الشيطان الرجی بسم اللہ و عنظر بہلین سورت الانعام سورت کا دعویٰ شرک کی تردید مکمل مضمون کے اعتبار سے سورت منقسم ہے دو حصوں میں پہلے حصہ پہلی ایک سو ستارہ اور اس پہلے حصے میں شرک اعتقادی کی تردید ہے شرک اعتقادی کی چار اقسام تھی شرک فل علم شرق تصرف شرک فی الدعاء اور شرک فی العبادت ان چاروں اقسام کی تردید صورت میں پہلے حصے میں ہو رہی ہے یہاں سے آیت نمبر اکاون ففٹی ون سور انعام شفاعت قہری کی نفی ہے اور ترغیب لالقرآن اور ساتھ میں ترغیب ترغیب فی تبلیغ بھی ہے وانضر بہلدینہ خافون اقشر و الا ربیم اور ڈرا دیجئے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں عی اقشر و الا کہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کے ہاں علی الصلّم دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شفیع نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے ماں سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی شفارسی شفیع قہرن لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ خَامَخَا خام کہ یہ لوگ ڈر جائیں اللہ سے اب ترغیب بیم والا موحدین کی دوستی کی ترغیب دی جا رہی ہے عیسات میں ولا تتر بلغد ولاشی وجہ اور آپ ولا تطر دل اپنے آپ سے جدا نہ کریں ان لوگوں کو یدعنا ربهم جو کہ پکارتے ہیں اپنے رب کو لا لاترد نہ ہانک شاہ صاحب نے لکھا ہے نہ ہانکی آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بلغ والعشی صبح اور شام یعنی ہر وقت یوری دونا وجہو یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں اللہ کی رضا مندی کا ما علیک من کمن من منشئی نہیں ہے آپ پر ان کے حساب میں سے کوئی چیز کیا معنی؟ اگر ان کے گناہ ہوں تو اس کا حساب آپ کو دینا نہیں پڑے گا ومامن ہے سابق من منشی اور نہیں ہے آپ کے حساب سے ان پر کوئی چیز آپ کے حساب آپ کی طرف سے یہ لوگ جواب دہ نہیں ہوں گے فتح اگر آپ نے ہانگ دیا ان کو اپنے آپ سے جدا کر دیا مجلس سے ہانک دیا تو فت من نمن ہو جائیں گے آپ اپنے لیے کمی کرنے والوں میں سے ظلم بمانے کمی کیونکہ مقام نبی کا ہے تو ادب سے ترجمہ کیا کرو وکعد علی کا فتن اب یہ پہلا آقابہ ذکر ہو رہا ہے پہلا آقابہ امتحان کی گھاٹی جب تو مسئلہ توحید کو بیان کرے گا صحیح صحیح طریقے سے حق کو بیان کرے گا تو یہ کہیں گے کہ یہ مسئلہ تو بیان کر رہا ہے تجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا اتنے بڑے بڑے علماء علامہ اور اتنے بڑے بڑے مفتی کرام جو تھے انہوں نے تو یہ مسئلہ بیان نہیں کیا صرف آپ ہی بس ایک ہو جو قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے والے ہو وہ کزالی کا فتنہ بادم اسی طرح امتحان کرتے ہیں ہم ان کے بازوں کا بازوں کے ساتھ لیوا علیہ اس لیے کہ کہیں یہ آہا اولا آ یہ حضرات من اللہ علیہم من بیننا کے احسان کیا ہے اللہ نے ان پر ہمارے درمیان بس ان پر اللہ نے احسان کر دیا یہ اتنے بڑے ہو گئے قرآن کے ماہرین اور مسئلے کو جاننے والے بن گئے اور کوئی بیان نہیں کرتا تھا صرف یہ تو آپ کا جواب ہوگا علیہ اللہ بالم ابشا کرین آیا نہیں ہے اللہ جاننے والا شکر گزاروں کو اچھا تو آپ کی ب... بات کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کے مولویوں نے آپ سے مسئلہ حق توحید چھپایا تھا تو مجھے اللہ نے توفیق دے دی علیہ صلی اللہ علم بالشاکرین آیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر گزاروں کو اپنے تابع داروں کو جو اللہ کی کتاب اور حق توحید کا بیان کرتے ہیں وہ راجا اقلین امین نبی فقل سلام السلام اور جب آ جائیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پہ تو آپ کہہ دیجیے سلام ہو آپ پر یہ سلام ترہیب کا ہے خوش آمدید خوش آمدید ویلکم جب وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں تو پہ ایمان لاتے ہیں تو آپ ان کو سلام کیجیے طریقہ تو یہ ہے کہ آنے والا سلام کرے گا لیکن یہاں کتاب کی عظمت کی وجہ سے کتاب کے ماننے والوں کو آپ سلام کیجئے یہ تعظیم ہے کتاب کی عظمت ہے کتاب کی شان ہے بڑی آپ ان کو سلام کیجئے پھر سلام کے متعدد معنی ہوا کرتے ہیں قرآن کریم میں سلام ترہیب کا جیسے یہاں کبھی سلام تبریک کا ہوتا ہے مبارک ہو سور رات کی آیت نمبر چوبیس میں کبھی سلام متارکت کا ہوتا ہے بائی کارٹ برات سور مریم کی آیت نمبر سینتالیس میں فورٹی سیون کبھی سلام بمانے تہیہ ہوتا ہے یا لا تدخلوا تطخروبیو غیر بیوتکم سر نور آیت نمبر اکسٹھ میں سلام تہیہ کا کبھی سلام قول سالم کو کہتے ہیں قول سالم پوری بات جیسے سر فرقان کی آیت نمبر ترسٹھ وَإذا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلامہ کبھی سلام جدائی کا ہوا کرتا ہے سورۂ قصص کی آیت نمبر پچپن میں اور کبھی سلام دعائے رحمت کے معنی میں ہوتا ہے جیسے سر صوفات کی آیت نمبر اناسی ایک سو نو ایک سو بیس ایک سو تیس اور ایک سو ایک انبیاء کے بارے میں سلام ان سلام ان کا لفظ آیا ہے ان ساری آیات میں تو سلام ہر جگہ ایک معنی پہ نہیں ہوتا جو قبرستان پہ گزرتے وقت سلام کیا جاتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور انتم تم ونحن بلا سر یف اللہ علّہ انتم صلا فنا ون بلا سر تو البلاغ المبین میں شاہ صاحب لکھتے ہیں وہ سلامِ میت ب معنے دعا است میت کا سلام دعا کے معنی میں ہے اور دعا میں سنانا شرط نہیں ہے یہ نہیں کہ تم مردوں کو سلام کرتے ہو تو مردے سنتے ہیں دعا میں سنانا یہ شرط نہیں ہے سلام موتا را بمانے دعاست سلام میت را بان دعاست تو یہ میت کا کو سلام دعا کے معنی میں ہوتا ہے اور اس میں سنانا شرط نہیں ہے تو جو لوگ اس حدیث سے استدلال سماول الموتا یا سماع مواد کا کرتے ہیں وہ خطائی میں مبتلا ہیں وح را جا کرلدین یومین نبی آیات نع اور جب آ جائیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر فخل تو آپ کہہ دیجیے السلام علیہم السلام علیہم مرحبہ خوش آ سلام ہو تم پر قطب اربوكم اعلیٰ نفس الرحمٰ مقرر كى ہے تمہير نے اپنے آپ پر رحمت تمہارے لیے تمہارے رب نے رحمت کو مقرر کیا ہے کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ادا قری القرآن ون ست اللہ ترحم رحم کا وسیلہ اور سبب اور ذریعہ اللہ کی کتاب ہے اس کو ادباً احترامن قدر کے ساتھ سننا تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کا باعث ہے کتب ربو کمالا نب سہرحمہ اے تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت انہامل من امن کم سو ام بھی اور رب کا یہ فیصلہ ہے کہ جس کسی نے عمل کیا تم میں سے برا بھی جہالتن سمجی سمجھی کے ساتھ نہ سمجھی انجام کی کہ انجام سے نہ سمجھ ہو بھی انجام کی نا واقفیت ہر گنانگار گناہ کے انجام سے ناواقف اور نا سمجھ ہوا کرتا ہے ہر گناہ گار تو یہ جہالت وہ نا سمجھی گناہ کے انجام سے ہے سمت آبم بادی پھر اس نے توبہ کر دی اس کے بعد واصلہ اور درست کر دیا اپنے عمل کو تو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب دوسرا اقبا بس یہ ایک ہی مسئلہ آپ نے سیکھا ہوا ہے آپ کو دوسری کوئی بات اور دوسرا کوئی مسئلہ نہیں آتا کئی اور مسائل بیان کرو توحید اور شرک اور سنت اور بیداد بس یہی ایک ہی مسئلہ بیان کرتے ہیں آپ تو جواب وکدالی کا نفسل اور اسی طرح ہم بار بار بیان کرتے ہیں اپنے احکام اور دلائن نفصلو باب تفاعل ہے تفاعل میں ایک خاصیت تکرار فعل ہے تو بار بار بیان کرتے ہم اپنا اپنے دلائل توحید کی ولی طستی صبیر المجرمین اور اس لیے کہ واضح ہو جائے ولی اے لطست ولیبینہ اس لیے کہ لوگ اس کے دلائل بھی دیکھیں اور مسئلہ بھی واضح ہو جائے یا لستبینہ صبیر المجرمین نظم الدرر میں امام بقائی مانا کرتے ہیں ساتویں جل صفحہ ایک سو اکتیس پہ تصد اللہ اس لیے کہ دلیل مل جائے اور ظاہر ہو جائے راستہ مجرموں کا مجرموں کا راستہ مل واضح ہو جائے یعنی جن پہ یہ مسئلہ برا لگتا ہے اور جو لوگ مثل توحید کو برا مانتے اور جانتے ہیں ان کی وضاحت ہو جائے ولی تستبین صبیر المجرمین کا یہ معنی اور اس لیے کہ واضح ہو جائے راہ مجرموں کی ان کا پتہ چل جائے جیسے سورہ حج آیت نمبر بہتر طلع علم آیاتینہ آیات نا بیناتین تعریفی وجوہ الدینہ کفر المن کر سورہ یونس کی آیت نمبر 15۔ اب شرک فی العبادت کی رد قل ان نحیت نااب اللہ دی کہہ دیجیے یقینا میں منع کیا گیا ہوں کہ بندگی کروں اس کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ماں سوا قل تو کہہ دیجیے لا طبی ہوا کم میں تابے نہیں کرتا تمہاری خواہشات کی تمہارا دین تو دین نہیں ہے خواہشات ہیں تمہیں تہ تمہاری خواہشات کی تابداری نہیں کرتا قد ظل تو ازن یقیناً گمراہ ہو جاؤں گا میں اس وقت قد ظل تو گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت جب تمہاری خواہشات کی تابداری داری کروں وا آنا منل وماں من, ال وما من المحتین اور نہیں ہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں سے راہ پانے والوں میں سے قل انی اعلیٰ بینتم میں رب کہ کہہ دیجیے یقیناً میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے وقت ضب تم اور تم نے تکزیب کی ہے بی ہی اس دلیل کی رب کی طرف سے آنے والی دلیل کی تم نے تکزیب کی ہے اب نبی علیہ السلام سے شرک تصرف کی تردید ہے معندی ما ماتستاج رونبی نہیں ہے میرے پاس وہ عذاب جس پہ جلدی کرتے ہو تم ان الحکم اللہ للہ نہیں ہے اختیار عذاب بھیجنے کا اور فیصلے کرنے کا اللہ ہی مگر اللہ کے پاس ہے اختیارات تو سارے اللہ کے پاس ہے یس الحق وہوا خیر الفاصلین بیان کرتا ہے اللہ حق کو قص الحق حق بیان کرتا ہے اللہ اور یہ اللہ ہے بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے فاصلین جدائی لانے والوں میں سے یعنی فیصلہ کرنے والوں میں سے قل اجز نبی علیہ السلام کا کہہ دیجیے لو انا عندی ماتَس تاجلونبی ہی اگر ہوتا میرے اختیار میں وہ عذاب جس پہ جلدی کرتے ہو تم تو لقو الامر امر بہ نی و فیصلہ ہو جاتا عذاب کا میرے اور تمہارے درمیان لقو الامر امراہ عاجلا تو کم تفسیر مظہری میں قاضی صاحب فرماتے ہیں لاہ آجلن غذب الربی کو میں تمہیں فوراً تباہ کر دیتا تمہارے رب کے غصے کی وجہ سے و اللہ بالظالمین اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو وئندہ مفاطح الغیبِ اور اللہ کے پاس ہے خزان غیب کے یہ شرک فی العلم کی رد ہے تیسری بار اور بارویں دلیل عقلی ہے آئندہ جار مجرور کو مقدم کیا حسر کے لیے قاضی صاحب لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں وقد و تقدیم و ضرف لِلحسرِ لا يعلم من المشیم المغیباتی اللّہ آیت کا حاصل یہ ہے کہ نہیں سمجھتا اور نہیں جانتا ظرف کی تقدیم حسر کے لیے ہے آیت کا مطلب یہ ہے اور حاصل یہ ہے لا علم و کوئی نہیں جانتا کسی چیز کو بھی من المغیبات غیب میں سے الا مگر جاننے والا غیب کا صرف اور صرف ایک اللہ ہے تو ان کو تقدیم کی تقدیم اثر کا فائدہ دے رہی ہے خاص اللہ کے اختیار میں ہے مفاط الغیب خزان غیب کے مفاطح مفت کی جمع ہے غیب کے خزانے یا مفتح کی جمع ہے چابیاں کو کہتے ہیں گویا کہ غیب کو اللہ نے تالے لگا دیے اور چابیاں اپنے پاس رکھ دی تو یہ چابیاں اللہ کسی کو نہیں دیتا اگر دیتا تو نبی علیہ السلام کو دیتا اور دوسرا اللہ سے کوئی زبردستی بھی نہیں لے سکتا یہ چابیاں اور تیسرا اللہ سے کوئی چرا بھی نہیں سکتا یہ چابیاں تو معلوم ہوا کہ عالم الغیب ایک ہی اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں من اخبر کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما فی غد فقط اعظم علی اللہ تعالی فقط اعظم علی اللہ تعالی جو تجھے یہ کہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کل کے احوال کو جاننے والے تھے اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھ لیا بہت بڑا جھوٹ باندھ لیا غیب خاص ایک اللہ کے پاس ہے غیب کی چابیاں یا غیب کے خزانے لا علامہ نہیں جانتا اس غیب کو اللہ مگر ایک اللہ لا الہ اللہ ہو کا کافر منکر کافر ہے تو لا علام اللہ کا منکر بھی کافر ہے کیونکہ وہی بات ہے لا الہ الا اللہ لا اللّہ اللہ علم اللہ اللّہ وہ عالم الٰ فلبر ربر اور جانتا ہے اللہ اس کو جو خوشکی میں ہے اور جو دریا میں ہے تری میں ہے وہ ماتس قطب مباركطِ اللہ عالم اور نہیں گرتا کوئی بھی پتتا مگر اللہ جانتا ہے اسے کہیں بھی کسی بھی درخت کی کسی بھی شاخ سے کوئی بھی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہوا کرتا اتنا بڑا علم کتنے درخت ہیں دنیا میں اس کی کتنی شاخیں ہیں اس کے کتنے پتے ہیں کون سا پتا اس وقت کہاں گرتا ہے اللہ کو اس کا علم اولا حبت نئی گرتا کوئی دانہ فی ظلمات تلر دی اندھیروں میں زمین کے ولا رت بن اور نہ گیلا دانا ولا یاب سن اور نہ خشک دانا اللہ فی کتاب مبین مگر اللہ کے علم میں ہے ظاہر اللہ کے علم سے تعبیر کی کتاب مبین جیسے کتاب میں لکھی ہوئی بات تمہیں یقیناً محسوس ہوتی ہے ایسے اللہ کا علم یقینی ہے اچھا یہ دانا رت بن ولا یا بسن رتب یہ کون سا دانہ ہوتا ہے تو جب زمیندار دانے پھینک دیتا ہے زمین میں تو پھر جا کے اس زمین کو سے ایک دانہ نکال کے اسے توڑ کے دیکھتا ہے کہ اس دانے نے نمی حاصل کی ہے کہ نہیں حاصل کی اگر نمی حاصل کی ہو تو یہ خوش ہو جاتا ہے کہ زمین میں وطر ہے اور انشاءاللہ اللہ یہ دانے ضائع نہیں جائیں گے یہ فصل کو اگائیں گے اور اگر وہ دانے خوش ہوئے ایک دانے کو نکال کے تو پھر زمیندار فکر مند ہو جاتا ہے کہ زمین میں وطر نہیں ہے یا زمین میں وطر کم ہے تو اس ان دانوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو لارت بن زمیندار جا کے ایک دانے کو نکال کے اسے دیکھتا ہے کہ یہ گیلا ہے کہ خشک ہے لیکن اللہ کو یوں ہی سارے کے سارے دانے معلوم ہے کہ جو اگیں گے جو نہیں اگیں گے ضائع ہوں گے اللہ کو ایک ایک دانے کا علم ہے ولارت بن ولایاب سن نہ گیلا دانا اور نہ خشک یا رتب سے مراد رتب اور یابس سے مراد زبان ہے نہ گیلی زبان اللہ کے ذکر پر اور نہ خشک زبان اللہ کے ذکر سے اللہ کو دونوں زبانیں معلوم ہیں جو اللہ کے ذکر سے گیلی ہوتی ہے اور جو اللہ کے ذکر سے خشک رہتی ہے ذکر نہیں کرتی یا عرت بیہ ولا یا بھی سن سے مراد آنکھیں ہیں اور نہ گیلی آنکھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والی اور نہ خشک آنکھ جس کو اللہ کا ڈر نہ ہو یہ سب ہیں اللہ کے علم میں ظاہر وہی یہ تیروی دلیل عقلی ہے یہ اللہ وہ ذات ہے یہ توفع جو قبضِ قدرت میں لیتا ہے تمہیں رات کے وقت جب تم سوتے ہو تو اللہ کے قبض قدرت میں ہوتے ہو توفا بمانے قبضے میں لینا جس طرح ہم نے سورہ عالِ عمران میں آیت نمبر پچپن میں اس آیت کی تائید ذکر کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نی و کا تو توفی بمانے قبضے میں لینا پورا لینا سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ اللہ وہ ذات ہے جو قبضے میں لیتا ہے تمہیں رات کو دن کے وقت جاگتے ہوئے تمہارے اپنے اعضائے بدن پہ کچھ نہ کچھ اختیار ہوتا ہے اپنی مرضی سے ہاتھ ہلاتے ہو لیکن جب تم سو جاتے ہو تو تمہارا اختیار اور قدرت اپنے بدن پہ بھی نہیں رہتا پھر تم اپنے اختیار سے ہلتے جلتے نہیں اللہ کے قدرت سے اللہ کے قبضے قدرت میں ہوتے ہو تمہیں پتہ نہیں کہ تیرا ہاتھ کہاں پڑا ہے پاؤں کہاں پڑا ہے تو کیا بول رہا ہے کیا سوچ رہا ہے کیا خواب دیکھ رہا ہے یہ اللہ کے قدرت سے ہوتا ہے سب کچھ وہ عالم الماء اور جانتا ہے اللہ اس کو جو تم کرتے ہو جرحتم تم کسب تم جو تم کرتے ہو بن نہارے دن کے وقت سما اب کم فی پھر اللہ اٹھا دیتا, دیتا ہے تم کو اسی حالت میں لی اقضا ظلم مسمہ اس لیے کہ پورا ہو جائے نیٹا مقرر وقت مقرر موت تک اسی طرح کبھی سوتے ہو کبھی جاگتے ہو کبھی لیٹتے ہو کبھی اٹھتے ہو کبھی پھرتے ہو سم الیہ مرجعکم پھر اللہ کی طرف واپسی ہے تمہاری سمینبی حکم تو پھر خبر دے دے گا تم کو اس کی جو تم تھے عمل کرنے والے چودھویں آخری دلیلقاہ رف فوق عبادی یہ اللہ زور آور ہے طاقت والا ہے اپنے بندوں کے اوپر ویورسل علیہ کم حفظہ اور بیچتا ہے تمہارے اوپر نگہبانی کرنے والے فرشتے حتیٰ مل الموت حتیٰ کہ جب آ جائے تم میں سے ایک کو موت کی موت کا وقت اس کا آ جائے تو توفت و رسولا روح لیتے ہیں اس سے ہمارے رسول رسولا جمع ہے یعنی روح لینے والا فرشتہ ایک نہیں اسرائیل علیہ السلام بلکہ بہت ہیں اسرائیل ان کے امیر ہیں دو قسم کے ہیں ورنہ ضععتِ غرقن ورنہ کافروں کی روحیں سختی سے قبض کرنے والے نازعات ہے مومنوں کی روحیں نرمی سے قبض کرنے والے ناشتات ہے ان سب کا سردار اور امیر اور بڑا عزرائیل علیہ السلام ہے تو یہ جواب تھا رضا خانیوں کا رضا خانی کہتے ہیں بریلوی حضرات کہ دیکھو عزرائیل علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں آنے واحدہ میں ایک ہی وقت میں دنیا میں کتنی اموات ہوتی ہیں مشرق مغرب شمال جنوب کہیں کہیں تو اسرائیل ہر جگہ موجود ہیں یہاں بھی روح قبض کی وہاں بھی روح قبض کی تو اسرائیل حاضر ناظر ہیں تو پھر نبی علیہ السلات و السلام کا درجہ اور مرتبہ تو اسرائیل سے بہت بلند اور اونچا ہے تو پھر نبی علیہ صلاۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ وسلام بھی حاضر ناظر ہیں تو ہم نے جواب کر دیا کہ نہیں رولا میں اس بات كی كا ثبوت ہے کہ ان المراد ہم اعوان و ملكل مؤت من الملائکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں ان المراد ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان المراد مراد بہم رسولہ جمع کے ساتھ اعوان و ملکل معوت ملک الموت کے معاونین ہیں یہ ملک الموت کے معاونین ہیں نبی علیہ السلات سلام کی روح مبارکہ کو قبض کرنے کے لیے اللہ نے فرشتے کو پیدا کیا تھا جس کا نام اسماعیل تھا اسماعیل فرشتہ اور اس کے ماتحت ایک لاکھ فرشتے کام کرتے ہیں اور اس ہر ہر فرشتے کے ماتحت پھر ایک ایک لاکھ فرشتے کام کرتے ہیں ہاں البتہ سورۂ اسجدہ اس مم ممسجد آیت نمبر گیارہ میں مفرت ذکر ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ الدی صفت بھی ہے یعنی وہ کیلا بھی کم الدی وک کیلا بھی ایک فرشتہ ایک بندے کے لیے مقرر ہوتا ہے روح لینے کے لیے سمجھ میں آئی بات سورہ آراف کی آیت نمبر سینتیس تو توفت رسولنا حتیٰ کہ جب آ جائے تم میں سے ایک کو موت موت کا وقت قریب آ جائے تو فروح لیتا ہے اس سے ہمارے فرشتہ ہمارے فرشتے وہ حملہ یو تون اور یہ کمی زیادتی نہیں کرتے تفرید نہیں کرتے کہ وقت ایک کا اللہ کی طرف سے پورا ہوا ہے اور روح دوسرے کی لے لی نہیں یہ زیادتی بھی نہیں کرتے سمر الدو اللّہ الحق پھر واپس کر دیے جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف جو مالک ہے ان کا الحق سچ سچ الََََََََََ الحکم یہ رد ہے شرکِ تصرف کی ساتویں بار خبردار خاص اللہ کے لیے اختیار ہے فیصلے کا فیصلے, فیصلے کرنے کا اختیار ایک اللہ کے پاس ہے وہ اثر الحاسبین اور یہ اللہ جلد حساب کرنے والا ہے اب نفی شرک فی فدواد دوسری بار اور پندرہویں دلیل عقلی قلمت من جی کم منظمات البر و الباہر کہہ دیجیے کون نجات دیتا ہے تمہیں اندھیروں میں خشکی اور دریا کے من ظلمات سے مراد شدائے خوش کی اور اندھیرے کی تکالیف اور شدائید میں تمہیں نجات دینے والا کون ہے تمہارا مشکل کشا تدیو ہو کہ تم پکارتے ہو اس کو و خفیہ آجیزی کے ساتھ اور چھپکے چپ کے قاضی صاحب لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں قاضی صاحب ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فعین الاسرا سنت سنتعی چپ کے چپکے دعا مانگنا دعا کی سنت ہے اور تفصیر خازن والے بھی لکھتے ہیں ال ادب و ف دعی اینکون خفی انلی ہادل آیا الدب و ف دعی اینکون خفی انلی ہاد ہل آیا دعا میں ادب یہ ہے کہ دعا چپ کے چپکے ہوگی اس آیت کی دلیل کی وجہ سے تفصیرِ خازن دوسری جل صفا دو خطیب شربینی سراج المنیر میں لکھتے ہیں صفا دو سو پانچ پہ الدب و ف دعائے عینکونا ان خفی انلی حادل آیا ابنِ کثیر بھی لکھتے ہیں اور تفسیر رحلانی بھی لکھتے ہیں و یکر و رف الصعتی رف رفِ صعتی و سیاہ فدع دعا میں آواز کو بلند کرنا اور چیخے مارنا دعا میں مکرو ہے یہ مکرو ہے چیخے مار مار کے دعائیں مانگنا نہیں تذر و خفیہ تم پکارتے ہو اللہ کو آجیزی کے ساتھ اور چپ کے چپ کے اور کہتے ہو لینن جانا منہادی اگر اللہ نے نجات دے دی اے اللہ تو نے اگر نجات دے دی ہمیں اس مصیبت اور تکلیف سے تو لنکون من الشاکرین خامخا ہوں گے ہم شکر گزاروں میں سے اول اللہ یونجیکم جی کُ منہا کہ دیجیے ایک اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس تکلیف سے و من کلِ اور ہر قسم کی تکلیف سے سمان سم تم سما پھر استباع دیا ہے یہاں کیونکہ لئی ست لراخی زبان ہونا بلی کمال بین الحسانی وشر کے پھر دیکھو تم اللہ کے ساتھ ہی صدار بناتے ہو شرک کرتے ہو قل هو القادر اعلیٰ عیب علیکم کم یہ سولوی عقری دلیل کہ دیجیے اللہ قدرت رکھنے والا ہے اس بات پر کہ بھیج دے اب کہ بھیج دے علیکم کم تم پر عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے اوپر سے عذاب یعنی حاکم ظالم ہو جائیں او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یعنی ما تحت تمہارے اہل ہو جائیں نا فرمان ہو جائیں یا اوپر سے عذاب آسمانی نیچے سے عذاب زمینی آفاقی یا زمینی عذاب اللہ بھیجے او یل بسکم شیعہ اور گڈ وٹ کر دے تم کو یلبسکم یل بسکم شیعہ اور تمہیں مبتلا کر دے فرقوں میں اللہ یہ بھی ایک عذاب ہوا کرتا ہے کہ قوم فرقوں میں مبتلا ہو جائے یل بے ٹھہرا دے تم کو شیعہ ان فرقے کر کر کے مختلف فرقوں میں تمہیں مبتلا کر دے ویوزی کا باد کم باسبازن اور چکھا دے تمہارے بازوں کو جنگ باز کی انظر ذر نصرف الایات اللایات دیکھیے کیسے بار بار بیان کرتے ہیں ہم اپنی دلائل توحید کے لال لحم خامخا خام کہ یہ لوگ سمجھ جائیں وک ذبی ہی قوموں کا وہ الحق کو یہ تسلی ہے اور تغذیب کی ہے اس قرآن پہ تیری قوم نے حال یہ ہے کہ یہ قرآن حق ہے قل تو کہہ دیجئے آپ لشت علیہ کم بھی وکیل نہیں ہوں میں تم پر ذمہ دار لکلی نبئی مستقر ہر ایک خبر کے لیے ایک وقت ہے قرار کا ہر خبر کی وقوع اور قرار اور واقع ہونے کا ایک وقت ہے وصوفتہ علمون جلدی ہے کہ تم جان لو گے ویدارعی طلدین یا خوضو نفی آیاتینہ یہ برات عنادۂ دین کا ذکر ہے و ادار تدین اور جب تو دیکھے ان لوگوں کو یوزونہ جو داخل ہوتے ہیں ہماری آیتوں میں یعنی تحریف کرتے ہیں المراد الشروع على اعلیٰ وجحتانی ول تفسیر مذری میں قاضی صاحب لکھتے ہیں یخوضونا سے مراد کیا ہے الشروع على وجحتانی ول استحضائے آیتوں میں شروع کرنا تعان اور استحضہ کے طریقے سے تو جب دیکھے تو ان لوگوں کو جو تحریف کرتے ہیں تان و استحضاء کرتے ہیں ہماری آیتوں میں تو فارضان ہم منہ پھیر دیجئے ان سے یخوزو فی حدیث غیری رہی حتی کہ یہ شروع ہو جائیں کسی اور بات میں اس بات کو چھوڑ دیں فارزانہم ہم بمان قم کھڑے ہو جاؤ اب چلے جاؤ ان سے منہ پھیر دیں ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں یا یعم المبتدع والفاسق یہ آیت عام ہے بےدتی اور فاسق کے لیے کہ بےدتیوں اور فاسقوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو ان سے تعلق نہ رکھا کرو اور تفسیر قرطبی میں ساتویں جل تیرا پہ لکھا وہادا دلیل العلی انا مجال سطح اہل البع یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ بےدتیوں کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے فلا فلاں تقوم مت بیٹھو ان کے ساتھ یخوزو فی حدیث رضان مو پھیر لیجئے ان سے یہاں تک کہ شروع ہو جائیں دوسری بات میں وہ معاون سی انق اگر بھولا دے آپ سے شیطان یہ مسئلہ اور یہ حکم اللہ کی قرآن کا شیطان نے آپ سے بھولا دیا اور آپ بیٹھے رہے تو فلا تقعد بعد ذکرہ پھر مت بیٹھیے یاد ہونے کے بعد بعد ذکر اے انت ذکرہ تفسیر مذہبی میں جب آپ نے نصیحت کر لی اور بیان کر دیا تو اس کے بعد نہ بیٹھے یا آپ کو جب یاد ہو گیا تو پھر نہ بیٹھی انت تب صل نفس اس وجہ سے کہ ہلاک لالا تب صل نفس اس لیے کہ ہلاک نہ ہو جائے ایک نفس بما کسبت اس عمل کی وجہ سے جو اس نے کیا ہے لیسالاھا من دون الله ولی و لا شفیع نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش و ان تعدل کل عادلن اور اگر آپ فدیہ دے پورا فدیہ و ان تعدل اگر یہ نفس فدیہ دے یہ برا نفس فدیہ دے ہلاک ہونے والا اپنے بچانے کے لیے فدیہ دے کلّہ عدل پورا فدیہ طلایو خدمہ نہیں لیا جائے گا اس سے یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا اس کو عذاب سے نجات نہیں ملے گی الائے کلدین اب سیلو بیما کا یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک کیے گئے ہیں اوب ہلاک کیے گئے ہیں یا گرفتار کیے گئے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے شراب من حمیم پینا ہوگا من حمیم گرم پانی کا حمیم وہ خون اور پیپ جہنمیوں کے زخموں سے نکلی ہوئی اور جہنم کی آگ پہ گرم کی گئی اتنی گرم ہوگی سر محمد بے فرمایا فقط تا آہم کہ ان کے اندر کی آمتیں ان کو پگلا کے نیچے سے بہا دیں گے تو ان کے لیے پینا ہوگا حمیم سے وہ عذاب ن علیم بیما قانو یک فرون اور عذاب ہوگا دردناک اس وجہ سے کہ یہ تھے کفر کرنے والے اب دلائل کا ثمرا اور نتیجہ اور نفی شرک دعا کی یہ تیسری بار سال سن پہلی بار اکتالیس نمبر آیت میں دوسری بار ترسٹھ نمبر آیت میں اب تیسری بار نفی شرک فی دعا کی قل اندعوم کہہ دیجئے آیا میں پکاروں اللہ کے سوا آیا یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا اند عروم اندون اللّہ کہہ دیجئے آیا ہم پکارے اللہ کے سوا لا ينفعنا اس کو جو نہ فائدہ دیتے ہمیں ولا یا ضرور اور نہ نقصان دے سکتے ہیں ہمیں و نرود اعلیٰ عقابینہ اور واپس ہو جائے ہم اپنی ایڑیوں پر بادسکے کے ہدایت دی ہے ہمیں اللہ نے کل لدی اے نرود ہم واپس ہو جائیں جیسے واپس ہونا اس شخص کا استحوت حسیاتین کہ مدھوش کیا ہو اس کو شیاطین نے استاوت ہو استضل گرایا ہو زلیل کیا ہو اس کو شیاطین نے فی الرد بیابان میں حیران منصوب ہے بنا برحالیت اس حال میں کہ یہ ہو حیران جنگل میں ایک آدمی کو شیاطین جنات نے گھر لیا اور اسے تکلیف دیتے ہیں آیا یہ جنات انسانوں پہ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ سکتے ہیں اور شیطانوں کا تسلط انہی لوگوں پہ ہوا کرتا ہے جو کہ اللہ سے دور ہو جائیں زیادہ تر ہاں نیک لوگوں کے ساتھ نیک جنات ساتھی بنتے ہیں لہوسابن اس کے ساتھی ہوں جو اسے پکارتے ہوں یل الحدا سیدھی راہ کی طرف اے اور کہتے ہیں اسے آ ہمارے پاس لیکن اسے تو شیاطین نے گھیرا ہوا ہے وہ کہاں آ سکتا ہے قل انََََََََََ حد اللّہ حول ہدا کہہ دیجئے يقينا ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے ان حد اللہ حول ہدا اللہ کی طرف سے ہدایت وہی ہدایت ہے یعنی وہ قرآن و سنت ہے وہ عمر نالين رب العالمينينينينينيں اور ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ ہم تابيدار ہو جائیں مخلوقات کے رب کی قانون کے عمر بے اتباع الرسول اس کا نتیجہ لِ لرب العالمین ہمیں نبی کی تابے داری کا کیا گیا ہے اس لیے کہ ہم تابے دار ہو جائیں رب العالمین کے اور حکم کیا گیا ہے ہمیں کہ ہم پابندی کریں نماز کی اور ڈریں اللہ سے اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف تم سب اٹھائے جاؤ گے ستارویں آخری دلیل یہ اللہ و ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو بالحقی حق کے اس بات اور اظہار کے لیے اور اس دن کے فرمائے گا اللہ کن فن موجود ہو جا تو موجود ہو جائے گی قیامت یہ کہنا اللہ کا ہے الحق و سچا ولاک و اور اس اللہ کے اختیارات ہیں یوم اس دن یوم مفرول کی جگہ واقع ہے اس اللہ کے اختیارات ہیں اس دن یون فی و فصور جب پھونک ماری جائے گی ف سور سور میں یونفق فص سوری جبکہ پھونک ماری جائے گی سور میں یہاں بھی سور ہی شاہ صاحب نے لکھا سور میں پھونک ماری جائے گی سیٹی اسرافیل علیہ السلام عالم الغبی یہ شرک فل علم کی نفی ہے چوتھی بار اللہ جاننے والا ہے غیب کا وشہ حادتی اور ظاہر کا چھپی ہوئی چیزوں کا بھی جاننے والا ہے اور جو ظاہر ہیں تمہاری سامنے وہ تو خود ہی اللہ کے کے لیے ظاہر ہیں اور یہ اللہ ہے حکمتوں والا خبردار اس قال ابراہیم اللہ بھی یاد کرو کہ فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ دلیل نقری کے طور پر واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا یاد کرو کہ فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وہ باپ اس کا نام آذر یا تارخ ذکر ہو رہا ہے بعض کہتے ہیں تارخ مسلمان تھا ہاں یہ چچا تھا آذر جو کہ کافر تھا اور چچے پہ اطلاق ہوتا ہے اب کا تو سیوتی نے اس پہ رسالہ لکھا ہے لیکن یہ بات قرآن کے ظاہر سے بالکل خلاف ہے قرآن سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ باپ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اور احادیث سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے تو یاد کرو کہ فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر کو اتت تخیز و من آیا پکڑتے ہو تم بتوں کو اسلام صنم کی جمع ہے اللہ کی مخلوق کی شکل پہ کچھ بنانا اور اس سے محبت الوحیت والی کرنا الوحیت والی محبت کرنا تو اسے سنم کہتے ہیں جس سے بے حد اور بے انتہا محبت کی جاتی ہے اسے سنم کہا جاتا ہے تو آیا تم پکڑتے ہو اسنامن بوتوں کو نیک لوگوں کی شکلوں کو تن تَََلوحیت کی صفت اور مرتبے پر ان کو الوحیت کا درجہ دیتے ہو انی ارا کا و قومہ کا ظلال مبین بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو ظاہری گمراہی میں تو گمراہ تیری قوم گمراہ بہت بڑی بات ہے حق کا بیان ہے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے فتویٰ لگا رہے ہیں بابا میں دیکھ رہا ہوں تجھے اور تیری قوم کو شرک کی وجہ سے فی ظلال مبین وکد علی کنوری ابراہیمہ ملکوت سماوات ولرد اسی طرح دکھائے تھے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سماوات ولرد عجائبات آسمانوں اور زمینوں کے یا ملکوت بادشاہی سلطنت کے دلائل اللہ کی سلطنت کے دلائل سورہ عراف آیت نمبر 185 اور سورہ یاسین آیت نمبر تریاسی سبحان اللہ بدی ملکوۃ کلِش ول ترجاؤں تو ملکوت دلائل سلطنت کے دکھائے تھے ہم نے ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام کو عجائبات اور بادشاہی کے دلائل سلطنت کے دلائل آسمان اور زمینوں میں ولیکون من الموقن اس لیے کہ ہو جائیں یہ یقین کرنے والوں میں سے اے یقین تو پہلے بھی تھا لی یقون علی استد کے دلیل پکڑ لیں اور ہو جائیں من الموقینین نا آیانن کماکان على بصیرتن الحامم من اللّہ تعالی جس طرح ابراہیم علیہ السلام الحامن اللہ کی طرف سے بصیرت پہ تھے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ظاہراً بھی دلائل دیکھ لے مشاہدہ کر لے لیکونا من الموقینین فلم جن جب اندھیری ہو گئی علیہ ابراہیم علیہ السلام پر رات جیم نون میں مانا چھپنے کا ہے پٹوالے جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کی پیٹ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوتا ہے جن کو بھی جن اسی لیے کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتا چھپا ہوا ہوتا ہے پشتوں میں لڑکی کو جینے کہتے ہیں جینے اس لیے کہ یہ چھپی ہوگی گھر بیٹھی ہوگی باہر نہیں نکل نکلنے والی ہوگی تو جن علیہ کو کبن جب چھپ گئی اندھیری ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پہ رات تو دیکھا ایک ستارے کو کو قطب شمالی لکھتے ہیں علماء یہ جب شام کے وقت سب سے زیادہ روشن ستارہ پہلے ظاہر ہوتا ہے اسے دیکھا تو کالا ہدار ربی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آیا یہ میرا رب ہے ہاد ربی میں لہجہ استفام والا بنانا ہوگا لفظی ترجمہ تو اس, اس کا یہ ہے کہ یہ میرا رب ہے تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو رب کہہ دیا نہیں یہ استفام ہے استفسار ہے قوم سے ہاد ربی اس طرح لہجے میں ترجمہ کر ہاز ربی ايے یہ میرا رب ہے یہ رب ہو سکتا ہے کیونکہ قوم ابراہیم كواكب پرست تھے تو ابراہیم علیہ السلام استدلال کرتے ہیں ان کے قول کے بطلان کے لیے ان کے عقیدے کے بطلان کے لیے یہ رب ہے یہ رب ہے ہادا ربی ايے یہ میرا رب ہے فلمہ افلا جب كہ غروب ہو گیا یہ ستارہ قالا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا احب العفیلین میں محبت نہیں کرتا غروب ہونے والوں کے ساتھ غروب ہونے والوں کے ساتھ محبت کبھی ظاہر اور کبھی چھپ جائے یہ کیسا رب ہے مولانا روم بھی کہتے اندرین وادی مرو تو بے دلیل اندرین وادی مرو تو بے دلیل لاؤ ہیب چوں خلیل تم دین کی اس میں بے دلیل مت پھرو لاؤب العفیلین گو چوں خلیل خلیل کی طرح لا احب العفیلین کہہ دو فلم را فلم را القمر جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو بازی غم چمکتا ہوا قال ہازا ربی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا رب ہے یہ رب ہے فلم ربیلا قوم ظالین تو جب غروب ہو گیا یہ چاند تو فرما ابراہیم علیہ السلام نے اگر مضبوط نہ کیا مجھے میرے رب نے تو خام خواہ میں ہو جاؤں گا قوم گمراہوں میں سے قوم ظالم گمراہ قوم میں سے دوسرا فتویٰ لگا دیا یہ قوم تو گمراہ ہے جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں فلم مارا الشَّمْسَ بازغغ جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا بازیغ تن صفت ہے شمس کی معنث کیونکہ شمس معنساتِ سماعیہ میں سے ہے کالا ہادا ربی اب ہادہ اشارہ اس میں اشارہ مذکر کا بے تبارِ کوکب شمس کوکب ہے من الکواقب اور کوکب مذکر ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ آیا یہ رب ہے میرا ہادا اکبر ہاں یہ تو بڑا ہے یہ تو بڑا ہے یہ رب ہے فلما افلت جب غروب ہو گیا سورج بھی کالہ تو فرمایا یا قومی انی بری ام مما تشریقون اے میری قوم یقینا میں بری اور بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ ہی صدار بناتے ہو انی وجہ تو للذی فطر السماوات والارض ولاد حنیفہ یقیناً میں نے تابع کیا ہے اپنے آپ کو وجہیہ اپنے آپ کو اپنے چہرے کو نہیں اپنے آپ کو تابع کیا ہے اس ذات کے جس نے پیدا فرمایا ہے اسمانوں اور زمینوں کو حنیفاً اس حال میں کہ میں توحید کو ماننے والا ہوں شرک سے انکار کرنے والا ہوں وہ معن من المشرقین اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے یہ چوتھا فتویٰ تیسرا تھا اِن بری امات شریکون تم شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں اور چوتھا مان من المشرکین میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں تم تو مشرک ہو وہ قومہ ہو اور جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی قوم نے قالت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو حاجونی ف اللہ آئے تم جھگڑتے ہو میرے ساتھ اللہ کی توحید میں ف اللہ فی توحید اللہ وقدہ دانی اور اللہ نے یقیناً مجھے ہدایت دی ہے ولاخا فا تشریکون بھی <بِهِ> ہی یہ پانچواں فتوہ میں نہیں ڈرتا اس سے جو تم اللہ کے ساتھ ہی سدار ٹھہرا تو اللہ عشہ عرب بھی آ مگر یہ کہ چاہے میرا رب کوئی چیز تو میرے لیے فیصلہ خیر اور شر کا رب دے کرتا ہے رب جو چاہے وہی ہوگا میں تیرے تمہارے معبودین سے نہیں ڈرتا وسیع عرب بھی کل شعیٰ علما فراخ ہے میرا رب ہر چیز کو علم کے اعتبار سے یہ پانچویں بار شرفِ علم کی رد ہے کیونکہ جو صفت اللہ کے لیے ثابت ہو جائے وہ غیر کے لیے نہیں ہوتی اور جو غیر کی ہو تو وہ اللہ کی نہیں ہوتی صفت ہے تو اللہ کے لیے اس بات ہر چیز کے علم کا تو مخلوق سے نفی ہو گے افلاط تزک کر انوا تم نصیحت نہیں لیتے و کئی ما تم یہ چھٹی بار فتوا کا اور کیوں کس طرح ڈروں میں اس سے کیوں ڈروں میں اس سے جس کو تم اللہ کے ساتھ ہی صدار ٹھہراتے ہو اللہ تخافون ان کم اشرک تم یہ ساتواں فتویٰ اور تم نہیں ڈرتے کہ یقیناً تم ہی صدار ٹھہراتے ہو بناتے ہو اللہ کے ساتھ ماں اس کو لم یونزل بھی علیہ کم سلطانہ کے نئی نازل فرمایا اللہ نے بھی ہی اس کی ہی صداری پر عالیہ تم پر سلطاناً کوئی دلیل اللہ نے نہیں نازل کی فعی الفریق احق و یہ کلام مجارات الخصم میں سے ہے اب ہم دو گروہ بن گئے ایک توحید کو ماننے والے دوسرے شرک کو کا ارتقاب کرنے والے تو کون سا ان دو گروہوں میں سے اور اکیلے اپنے آپ کو فریق کہہ رہے ہیں یہ بہادری کا کلام ہے میں فریق ہوں تو کون سا دو فریقوں میں سے احق و زیادہ حقدار ہوگا من کا اگر ہو تم جاننے والے اللہ من و علم یلبسو ایمان وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے خلط ملط نہیں کیا اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو لم یلبسو ایمان ہم بظلم حدیث میں آتا ہے صحابہ نے نبی علیہ السلام سے اس ظلم کے بارے میں پوچھا تھا کہ ایسا کون ہوگا جو ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ پھر گناہ نہ کرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد گناہ نہیں ہے بلکہ اس ظلم سے مراد سورہ لقمان آیت نمبر تیرہ والا ظلم ہے ان نشر کا عظیم وہ ظلم ہے تو جس جو کوئی ایمان لے آئے اللہدین و جو ایمان لے آئے والم یلبی سیمان اہم بھی ظلموں نے نہیں ملایا اپنے ایمان کے ساتھ شرک الام المن و یہ لوگ ان کے لیے ہے امن اور یہی ہیں سیدھی راہ پانے والے وطل کا حجت و نا آتے نہ ہا ابراہیم آ یہ ہمارے دلائل تھے جو دیے تھے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اعلیٰ قومی ہی ان کی قوم کے مقابلے میں نرفع و دراجات منشہ اٹھاتے ہم دراجات جس کے چاہیں دراجات بالعلم و الفاہ میں کرتبی نے لکھا ہے اٹھاتے ہم دراجات بالعلم و الفاہ میں علم اور فہم اور امامت کے ذریعے جس کے چاہیں ان ربک کا حکیم علیم بے شک تیرا رب حکمتوں والا اور جاننے والا ہے اب تسلی و وہ بنا لہ و یاقوب اور بخشا تھا ہم نے اس ان کو دیا تھا بخشا تھا یعنی تسلی اس اعتبار سے ہے مشرکوں کو چھوڑ دو اللہ معاہدین تمہارے کر دیں گے دوست اللہ نے اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے اور پوتے دیے ابراہیم کو کیونکہ ابراہیم نے آذر جیسے باپ کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا قوم مشرک کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو بخش دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام بیٹا اور یعقوب علیہ السلام پوتا ان سب کو ہم نے ہدایت کی تھی اور نوح علیہ السلام کو ہدایت کی تھی اس سے پہلے اور ان کی اولاد میں سے داؤود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیک کاروں کو اور ذکریٰ علیہ السلام اور یاحیہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیام یہ سب تھے نیکوں میں سے اور اسماعیل علیہ السلام اور یسا علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لط علیہ السلام ان سب کو ہم نے فضیلت دی تھی العالمین اپنے زمانے کی مخلوقات پر کل منصین من المعصومین مظہری نے لکھا ہے یہ سب معصومین میں سے تھے امن آبا اہم وضر یا اور ان کے آبا میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے وج طب ہم نے چنا تھا ان کو بعض انبیاء کے آبا بھی انبیاء تھے جیسے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم سارے انبیاء ہیں بعض کی اولاد ابراہی تھے جیسے ابراہیم کی اولاد اکثر انبیاء انہی میں سے آئے تھے اور بعض کے بھائی جیسے موسا کے بھائی ہارون نبی تھے وجطبینہ ہم نے چنا تھا ان کو وہ ہادینا ہم اور ہدایت دی تھی توفیق اور استقامت دی تھی سیدھی راہ پر ظالکہ ہُد اللہ اہدیبی ہی معیا شاء و من اعبہ یہ ہدایت ہے اللہ کی ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے ذریعے جسے چاہے اپنے بندوں کے میں سے ولو لو اشرک و لو ممتنعات میں سے ہے فرضیت کے لیے کیونکہ شرک کیا نبی سے تو کوئی بھی گناہ ممتنی ہے اور فرض کرو لو اشرکو اگر یہ انبیاء شرک کر لیتے تو لہب طانقان یا عمل خواہ مخ برباد ہو جاتا ان سے وہ جو تھے یہ عمل کرنے والے اگر یہ شرک کرتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے سر ظمر میں آ جائے گا انشاءاللہ اللہ آیت نمبر 63 ہے غالباً حبیب میں نے آپ کو طرف بھی یہ وہی کی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کو بھی یہی وہی کی تھی اگر شرک کیا آپ نے پینسٹھ نمبر آئے تھے پینسٹھ سکسٹی اگر آپ نے شرک کیا تو خام لیہ بطن عملوں کا ضائع کر دے گا اللہ برباد کر دے گا اللہ آپ کا عمل اور ہو جائیں گے آپ من الخاسرین تاوانیوں میں سے خسارے والوں میں سے تو شرک سے عمل برباد ہوتا ہے انبیاء کا تو میرا اور تیرا کیا عمل ہوگا الائکل دینا تین الکتابہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دی تھی ہم نے کتابیں اور حکم حکم دانشمندی یا صلاحیت فیصلے کی و اور پیغمبری فیق فربہ ہا الائی اگر انکار کیا اس توحید پر ان موجودوں نے ان لوگوں نے انکار کر دیا تو فقط وق کلنا بھی ہا قوماً لئی بی کافرین تو یقیناً ہم نے وک کلنا ہم نے ذیمہ دار ٹھہرایا ہے اس مسئلے کا ایک قوم کو ہم ٹھہرا دیں گے ذیمہ دار اس مسئلے کی خدمت کے اس قوم کو جو اس سے انکار کرنے والے نہیں ہوں گے جو اس سے انکار کرنے والے نہیں فقد وقت تو یہ لوگ ہم نے مقرر کیا ہے ان پر فقط وکلنا کرنا بھی تو یہ لوگ تو ہم نے ان پر مقرر کیے ہیں لئسو بھی ہا کافرین یہ نہیں ہے وہ اس سے انکار کرنے والے شاہ صاحب نے یہ معنی کیا پختوں کیوں گور یار فعیح اکفر و بہا ہا اولا کو پدیمہ صلاب آدھی دی موجودو فقط وق بہا تو یقیناً ذیمہ دار کڑی منگا پدیمہ صلاباندھی یوبل قوم چاغ دی پدیمان انکار کو ان کی قاضی ابو سعود لکھتے ہیں وہ ظاہر عموم جمی آیت کا ظاہر اور عموم سارے صحابہ کو شامل ہے یعنی یہ اہل کتاب اگر نہیں مانتے تو ہم نے اس مسئلے کے ماننے کے لیے ایسی قوم کو تیار کیا ہے جو اس سے انکار نہیں کریں گے وہ قوم کون سی تھی صحابہ کرام و ظاہر عموم امومجمِ صحابتی تفصرِ مظہری نے بھی یہ لکھا ہے علائی کلدین حد اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہدایت دی تھی اللہ نے فبی ہدا ہوں تو ان کی راہ پہ کتاب داری کرو ان کی ہدایت کی اقتدا کرو فبی ہدا ہوں اے ماں طوا فق و علیہ منت توحید و اصول الدین قاضی مظہری ما طوا فق و علیہ منت توحید و اصول الدین تو ان کی ہدایت یعنی جو توحید اور اصول دین کی تابیداری انہیں انبیاء نے کی تھی آپ لوگ بھی اقتدع ان کی اقتداء کرو تاب کرو قلعہ صلی کم علیہ اجرا کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا آپ سے اس دین کے بیان پر توحید کے بیان پر کوئی اجر میں نہیں مانگتا تفصر مظہری نے بھی لکھا اور نہ صفی حنفی نے بھی مدارک میں لکھا ہے فی ہی دلیل اعلیٰ اخضل اجرت اعلیٰ تعلیم القرآنِ لا اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ اجرت لینا قرآن کی تعلیم پر جائز نہیں ہے اور شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے الفتح الربانی میں ترک الوضعام علی فرض واس کو ترک کرنا عمل پہ فرض ہے اب یہ دونوں متاخرین میں سے ہیں اور ہدایت بیو میں صفت سو انتیس پہ لکھا ہے کہ متاخرین تو اس کو جائز کہتے ہیں تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ قول متقدمین کا انہوں نے نقل کیا ہے یا دوسرا یہ کہ جو اجرت کا محتاج نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اجرت نہ لے یہ مالداروں کے لیے حکم ہے کہ جو اپنے گھر میں پورا ہو اس کے لیے لینا نہیں چاہیے یا نبی کی دعوت فرض تھی تو فرض پر اجرت نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ان ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر نصیحت مخلوقات کے لیے اب زجر بشرک و ماں قدر اللہ حق کا قدری اور قدر نہیں کی یا تعظیم نہیں کی انہوں نے اللہ کی حق تعظیم مازموں حق کا ہی حسن بصری فرماتے ہیں یا ابو عبیدہ فرماتے معرف اللہ حق کا معرفتی ہی انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا اللہ کی پہچان کا حق جو حق ہے یا خلیل کہتے ہیں ما و حق کا صفتی انہوں نے اللہ کی صفت نہیں بیان کی اللہ کی صفت کا حق ماوردی ابنِ عباس سے نقل کرتے ہیں و الویون میں ما آ منو بلّہ اعلیٰ کل شعین قدیر انہوں نے اللہ کو اعلیٰ کلشین قدیر نہیں مانا بعض اختیارات بعض مخلوق کے حوالے کر دیے تو ما قدر اللہ حق قدر ہی انہوں نے تعظیم نہیں کی اللہ کی مناسب تعظیم جب کہا انہوں نے مانزل ما اللہ علی بشرین کہ نہیں کہا نہیں نازل کیا اللہ نے کسی بندے پر منشین کوئی چیز بھی قل تو کہہ من انزل کتاب امام راضی لکھتے ہیں کہ یہ مقام بہت مشکل ہے مجھ مش سے پہلے اس کی طرف کسی نے التفات ہی نہیں کیا کیونکہ من جا یہ من جا من انزل کتاب الذي جا اب موسا یہ جملہ استفامیہ ہے تج یہ جملہ مستانفہ ہے یہود قب... کی قباہت بیان ہو رہی ہے قول اللہ ہو یہ جواب ہے اس من استفامی کا تو پھر اشکال یہ ہے کہ من انزل کتاب جواب مناسب نہیں ہے سوال کے کیونکہ مشرق تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی نہیں مانتے تھے اور اگر یہ مقولہ یہود کو ہو تو پھر جواب مناسب ہے یہود تو یہ فقر انکار رسالت یہود کی طرف منسوب کرنا کیسے ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے تو امام راضی نے اس میں اشکالات پیدا کیے ہیں تو پھر اس کا جواب کیا کہ یہ مقولہ مشرکوں کی طرف ہے مشرکوں کا ہے اور جواب مناسب ہے کیونکہ مشرقین یہود کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں ساکت تھے انکار نہیں کرتے تھے یہود کی دوستی کی وجہ سے اور اگر یہ مقولہ یہود کا ہے تو اکثر صورت یہ مکی ہے لیکن اس میں بعض آیات مدنی ہیں تو یہ آیت مدنی ہوگی انکار یہود کا تعصب پہ بنا تھا تو امام راضی نے اپنی مزاج کے مطابق آیت میں یہ اشکالات بنائے تعمق کے انداز میں غلم انزل کتاب اللہ کے دیجیے کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جاب ہی کے آئے تھے اس پہ موسیٰ علیہ سلام وہ کتاب نور تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے تجالو قراتیسہ ٹھراتے ہو تم اس کو قراتیسہ ٹکڑے ٹکڑے اے تک تبو نن دفاترا تم لوگ لکھتے ہو اس سے دفاتر تفسیر مظہری میں لکھا ہے کتاب اللہ کی کتاب سے دفاتر بھر لیتے ہو لکھ لکھ کے لکھ لکھ کے تبد ناہا ظاہر کرتے ہو تم اس کو و تفونہ کثیر اپنے مطلب کے احکام ظاہر کرتے ہو و تخفونہ کثیرا اور چھپاتے ہو بہت اس میں سے جو تمہارے مطلب کے نہ ہو وہلم تم عالم تالموں اور تعلیم دی گئی تھی تم کو اس کی جو تم نہیں جانتے تھے سکھایا گیا تھا تمہیں وہ جو تم نہیں جانتے تھے تم اور نہ تمہارے آبا وہ کتاب کس نے نازل کی تھی تو یہ خاموش ہو جائیں گے قل اللہ تو کہہ دیجئے وہ کتاب بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی سما ظرحم فی خودی میں پھر چھوڑ دیجئے ان کو ان کے باطل میں یلابون کھیلتے ہوئے وحادہ کتاب اللہ مبارکن ترغیب القرآن کتاب ان میں تنوین تعظیم کے لیے ہے یہ کتاب عظیم الشان کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب مبارکن کثیر النفع اولفائد تھی برکتوں والی بہت نفع اور فائدے والی کتاب مصدق الدیب نے ادھی تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی ولی تو ام امل ومن حولها اس لیے نازل کی کہ ڈرائیں آپ مکے والوں کو اور ان کو جو اس کے ارد گرد ہیں مبارکن قاضی صاحب لکھتے ہیں معلومی میں یا خیرو دا امن دائم امن فاتح تفسیر کبیر میں امام رازی لکھتے ہیں کثیر برکۃ دائم فاتح ودین والذین مینون بلاخرت اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے قیامت اور آخرت پر وہم یو مینون بھی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یومنونا بلا بلاخرتی جو ایمان لاتے ہیں قیامت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر بھی اور یہ ہے اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے اب زجر بن قار القرآن ومن اظلم ہے بڑا ظالم اس سے جو بناتا ہے اللہ پر جھوٹ یا کہے اوحیہ الیہ کہ وہی کی گئی ہے میری طرف علم یو علیہ شیون اور وحی نہیں کی گئی اس کی طرف کسی چیز کی و من اور کون ہے بڑا ظالم اس سے قالا جو کہے سا عن ذل و انزل اللہ جلدی ہے کہ میں بھی نازل کر دوں گا یعنی بیان کر دوں گا ما اس کتاب کی طرح انزل اللہ جو اللہ نے بھیجی ہے ولو تراعیز الظالمون اگر تو دیکھے جب ظالم فی غمارات علماؤتی موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے پھیلانے والے ہوں گے اپنے ہاتھوں کے ان کی طرف اور کہیں گے ان کو اخرجوان انفسکم نکالو اپنی روحیں اپنی روحیں نکالو علی و عذاب الحون آج کے دن بدلہ دیا جاتا ہے تمہیں عذاب الہونی رسوائی کے عذاب کا احانت کے عذاب کا اس بات ہے عذاب قبر کا عذاب الہون سے مراد عذاب قبر ہے بیما کن تم تقولون اس وجہ سے کہ تھے تم کہنے والے اللّہ اللہ پر غیر الحق نامناسب اور تھے تم اللہ کی آیتوں سے خود کو بڑا جاننے والے والا قدجے تمون فرادن کرادا جب جائیں گے اللہ کے ہاں اللہ کے در میں پیش ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے ان سے یقیناً تم تو آ گئے ہمارے پاس اکیلے کما خلق نا مرہ جس طرح کے پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی بار و ترک تم ماخ و اور چھوڑ دیا تم نے وہ جو دیا تھا ہم نے تم کو ورا ظہوری اپنے پیٹ پیچھے وہاں دنیا میں ہی سب کچھ چھوڑائے کچھ تو اپنے ساتھ لے کے آتے نا وماں نرام کم شفا کم الدین نظام اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ تمہاری سفارسی وہ لوگ جن پہ تم گمان کرتے تھے کہ ہماری سفارس کریں گے انّم فم شر کا یقیناً یہ تم میں شریک ہیں شرکا ہیں لقد تقطع تعبِ نہ ٹوٹ گیا تقطع باب تفعول ہے فعل کو حاضر کرتا ہے مرتاً واحدتاً تفعول کی یہ صفت ہے تو یقیناً ایک دم ٹوٹ گئے تمہارے درمیان سارے رشتے دنیا والے محبتوں والے غزل عن گم گئی تم سے ماں کنتم گم گئے تم سے ماں وہ کنتم تم کے تھے تم ان پہ گمان کرنے والے بچانے کا اب اٹھارہویں آخری دلیل ان اللہ فالک الحب ونوا بے شکل پھاڑنے والا ہے دانے کو اور ہڈی کو الحب اسم لبور الما کونوا جمع نوا تن کل مالا کلومن البضور حب اس تخم اور دانے کو کہتے جو کھائے جاتے ہیں اور نواب وہ جو نہیں کھائے جاتے وہ تخم قاضی مظہری نے لکھا ہے الحب اسمن بضور الما قولتِ جمع نوا جم و لا کلما اللہ من البضور تو دانا اور ہڈی کو پھاڑ کے اس سے تیغ نکالنے والا ہے اللہ یقرج من المیتِ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے یعنی انڈے سے مرغی یا نکالتا ہے زندہ کو مردے سے زندگی اور موت روحانی مراد ہے موحد کو مشرق سے پیدا کرتا ہے آذر کے گھر میں ابراہیم کو پیدا کرنے والا ہے وہ مخرج المئی تمین اور نکالنے والا ہے مشرق کا موحد سے نوح کے گھر میں کنعان کو پیدا کرنے والا یا انڈے کو مرغی سے نکالنے والا ظالق ملاء الفنات تو فکون انصفات والا اللہ ہے تو کس طرف تم پھیر دیے گئے فارق السباح یہ انیسویں دلیل آخری ہے اللہ پھاڑنے والا ہے صبا کو مانا اندھیروں کے پھاڑ کے اس سے چون کے دے دے صبا یعنی اندھیروں کو چیر کے اس میں سے روشنی صبا کی نکال دیتا ہے و جال للا سن و اللہ نے رات کو سکون کے لیے جعلی فعل ہے للہ مفول اول ہے سکنَََََََََََََََََ مفول ثانی ہے جعلیٰ کا و اور ٹھہرایا ہے اللّہ نے سورج کو ولقمرا اور چاند کو حسبانً حساب پہ چلنے والے حساب کے لیے یا چلتے ہیں یہ حساب پر اپنے وقت مقررہ پہ طلوع ہوتے ہیں غروب ہوتے ہیں جو حساب اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ذالک کا تقدیر العزیز العالم یہ ہے اندازہ غالب اور جاننے والی ذات کا اب بیسویں عقلی دلیل وہ اللہدی جال ل منوجومہ اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ٹھہرائی ہے تمہارے لیے ستارے لطح تدوبہ اس لیے کہ تم ہدایت حاصل کرو ان کے ذریعے ستاروں کے ذریعے تم راہ پاؤ فی ظلمات البر ریول اندھیروں میں خشکی اور دریا کے اب بھی ہوائی سفر ستاروں کے نقشے کے ذریعے اور سمندری سفر ستاروں کے نقشے کے ذریعے ہوا کرتا ہے یہ راہ پانے کے لیے دنیا کی راہ کو تلاش کرنے کے لیے یہ ستارے صحابہ ہیں دین کی راہ صحابہ کے ذریعے معلوم کرو صحابہ کی اتباع کے ذریعے اصحابی کن نجوم فبیعی مقتد تو مہتدی تو حدیث سندن متقلّنفی ہے اس میں کلام کیا گیا ہے لیکن حدیث کا مضمون صحیح ہے معید ہے دوسرے نصوص کے ذریعے اللہ اللہ یہاں ستاروں کا ایک فائدہ ذکر ہوا ہے جو راہ پانا ہے ستاروں کا دوسرا فائدہ زین سما دنیا بھی مسابی دنیا کو مزین کرنا ہے اور تیسرا فائدہ سر جن میں رجوم للشیاتین شیطانوں کو مارنے کے لیے چوتھا فائدہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے قسمتیں معلوم کرو تدبر فنجومی و لستا تدری و رب النجمی یفعلوم یشا تم ستاروں میں سوچتے ہو اور یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ جو رب النجم ہے کرتا ہے جو چاہے اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے ستاروں میں کیا تاثیر اس وجہ سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے مناتا کا او اور وصدقه بما یقول فقط کا بما انزل انضل اللہ علیہ رسولی صلی اللہ علیہ وسلمہ منع تا کاہن جو کہ کاہن کے پاس آیا ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنے والے کے پاس آیا او اوعرافن یا ترویتی کے نجومی کے پاس آیا وصد قہو بیمایہ اور اس نے تصدیق کی اس بات کی جو اس نجومی نے سے کہی تو فقط کا فرب ایمان صلی اللہ علیہ محمد اس نے انکار کر دیا اس کتاب سے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے کیونکہ جو کتاب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے اس میں تو یہ ہے وند ہو اللہ۔ ایک اللہ ہی کے پاس ہے چابیاں یا خزانے غیب کے اس غیب کو کوئی نہیں جانتا مگر ایک اللہ تو اس نے نجومی کو غیب دان کل کی خبریں دینے والا مان لیا نہیں ستاروں کے یہ فائدے نہیں ہیں قطفیاتِلِ آیات یا علوم یقیناً ہم واضح کرتے ہیں اپنے دلائل اسقوم کے لیے جو جانتے ہیں اکیسویں آخری دلیل وہ الدین شاہ اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو میں نفسی ہوں حیرتن ایک نفس سے وہ نفس آدم علیہ السلام و مستقر تو تھوڑا سا قرار ہے اس نفس کا دنیا میں و مستا اور امانت رکھنا ہے اس کا قبر میں تھوڑی سی زندگی دنیا میں مستقر اور پھر مستودع قبر میں مستقر فل عردی مستوداً فل قبری یا مستقر فر رحم و مستی صلب فی اسلّائے یا مستقر في رحم النسائی اور في اسلب الرجالی یا مستقر في دنیا و مستعداعن فل آخر آخرت میں امانتاً صحیح سلامت پھر پیدا کیا جائے گا مستقر ماخلا ما کا ما لم يخلق قاضی صاحب لکھتے ہیں وعندی المستقر بالجنت والنار والمستودع من غیر غیر کا مظہری لیکن بہترین معنی یہی تھا ف تو تھوڑا سا قرار ہے اس نفس کا دنیا میں وہ مست اور تھوڑا سا امانت رکھنا ہے قبر میں قد فصل نل آیا تلِ قومی یفخون یقیناً واضح کرتے ہم دلائل اپنے توحید کے اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں یفخون وہ الدی انضل سما اما ان ی اللہ ہو ذات ہے جو بیچتا ہے برساتا ہے اوپر سے بارش بائیسویں عقلی دلیل تھی فاخرجنا نبی ہی نبات کلی شعین تو نکالتے ہیں ہم اس بارش کے ذریعے فصل ہر چیز کی نبات فاخر نامن ہو تو نکالتے ہیں ہم اس فصل سے اس سے خدیرن سبزہ نوخری جو من ہو تک راکے نکالتے ہیں ہم اس سے دانے مترا کے بن ایک دوسرے کے اوپر سوار یعنی اتنے نزدیک نزدیک دانے لگے ہوتے ہیں سٹے میں آپ کہیں گے ایک دوسرے کے اوپر سوار ہیں اسی طرح آپ دیکھیے کیلے کے ایک دانہ دوسرے کے اوپر و من مِنْ منتل اور کھجور سے منتل رہا اس کے خوشے سے کینوان ان گونچے ہیں دانیت ان نزدیک ایک ہوتا ہے تلا بڑا خوشہ اس خوشے کے اندر چھوٹے چھوٹے غنچے ہوتے ہیں تو اس خوشے کو تلا کہتے ہیں ان غنچوں کو قنوان کہتے ہیں وہ مِنْ آنا بن اور باغ انگور کے و زیتون اور زیتون کے ورمان اور انار کے مشتبہن ایک طرح ہے رنگ میں وغیرہ متشابن اور نہیں ہے ایک طرح کے ذائقے میں عنظرو سمری دیکھو اللہ کے میووں کو اللہ کے پھل کو یا سمری ہی دیکھو اس باغ کے میووں کو اداس مرا جب میوہ دے وینعی ہی اور پک جائے یہ میوہ اور پھل باغ کا ان فی ضال کمل آیات القومی امین یقیناً اس کام میں خواہ مخا دلائل ہیں ضرور دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اب زجر مشرقین بال ملائیکا کور مشرقین بالجن کو و ج آلّہ شرکا الجنا جآل فعل ہے شرکاء مفول ثانی مقدم ہے الجنا مفول اولم اخر ہے اور ٹھہرایا ہے انہوں نے اللہ کے لیے جنات کو ہی صدار و خقم حال یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے ان جنات کو وقا رقول بنی نو بناتن اور بنائے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں اولیاء کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں اور جن ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں ظالم بغیر دلیل کے بغیر علم بغیر کسی دلیل کے بس یہ کہتے ہیں ان کا یہ نظریہ ہے صبح نہ یہ پانچویں دفعہ اس بات توحید ہے پاک اللہ شریکوں سے وطہ عماں فن اور بہت اونچا ہے اس سے جو یہ مشرق بیان کرتے ہیں اب تریسویں دلیل عقلی بدی اور سماواتی ولاد نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نئے سرے سے انّا یقون الہو ولادن کہاں کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے لیے نائب علم تک اللّہ صاحبۃُنّہ ہے اللہ کی بیوی بیوی نہیں ہے تو ولد کیوں ہوگا و خلا کلشین اور پیدا کیا ہے اللہ نے ہر ایک چیز کو اور یہ اللہ ہے ہر ایک چیز کو جاننے والا ضالِ اللہ رب و انصفات والا اللہ رب ہے تمہارا لا لو یہ اس بات توحید چھٹی بار نہیں ہے کوئی اللہ مگر ایک اللہ پیدا کرنے والا ہے اللہ ہر ایک چیز کا فاو ہو یہ نفی شرک فل عبادت کی دوسری بار ایک اللہ کی عبادت کرو وہ اعلیٰ کل شعین وکیل اور یہ اللہ ہر چیز پر ہے ذمہ دار لا کو لبسار لا کو لبسار احاطہ نہیں کر سکتی اللہ کی ذات کی آنکھیں مخلوق کی آنکھیں اللہ کے ذات کی کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ ادریک الب سار ری اللہ احاطہ کرنا کرنے والا ہے مخلوق کی آنکھوں کا وہ لطیف القبیر ری اللہ ہے بارق بین خبردار معتضیلہ یہاں استدلال کرتے ہیں اللہ رب العزت کی رویت کے نہ ہونے پر روئیت باری تعالی کے منکر ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہیں کیونکہ دیکھنا تو جنتیوں کو نصیب ہوگا دیدار الٰہی اور معتضی تو جہنم میں ہوں گے تو وہ کیسے اللہ کو دیکھیں گے لیکن بہرحال استدلال عیسائیت اس سے باطل ہے کیونکہ یہاں رویت کی نفی نہیں ہے ادراک کی نفی ہے نفس دیکھنا جدا چیز ہے ادراک احاطہ کرنا جدا چیز ہے تو کما حق ادراک نہیں کر سکتے بس دیکھیں گے لذت حاصل کریں گے اور دیدار الہی کی لذت جنت کی نعمتوں کی لذت سے زیادہ ہے اسی لیے قرآن نے اسے زیادہ سے تعبیر کیا و زیادہ اب ترغیب الاقرآن قد جا کم بسا رب کم یقیناً آ گئی تمہارے پاس بسار دلائل تمہارے رب کی طرف سے بصائر جمع ہے بصیرت کی دل کی روشنی کو بصیرت کہتے ہیں دلیل فمن اب فمن تعق جس کسی نے اپنے آپ کو سمجھا دیا اس پر فلی نفسی تو فائدہ کیا اپنے لیے ومن عامیہ اور جو کہ اندہ ہو گیا فعلیہ ہاتھ و ضرر ہے اس پر وہ مانا علیہ بھی تم پر نگہبان اب تیسرا عقبہ امتحان ذکر ہو رہا ہے تم سے پوچھیں گے تیرا استاذ کون ہے تو نے کس سے سبق پڑھا وہ کدالصرف الیات اور اسی طرح بار بار بیان کرتے ہیں ہم اپنے دلائل توحید وَلِيَقُولُ عقول درستہ اس لیے کہ کہیں یہ درستہ یہ ممنتا علمتا کس سے سیکھا ہے تم نے درستا کس سے سیکھا ہے تم نے لیکول میں لام عاقبت کے لیے ہے ہم اپنے دلائل کو بیان کرتے ہیں بار بار توحید کی دلائل اس انجام یہ ہوگی عاقبت یہ ہوگی کہ یہ لوگ کہتے ہیں درستہ اعقرات و تعلمتا انقط و میں امام ماوردی مانا کرتے ہیں آپ نے یہ کسی سے سیکھا ہے یا دارستہ بمان زاکرتا یا دارست ست بھی سکون تا یا دور صد سغہ مجھول کا بمان قدمت قد انقت و میں امام ماوردی نے یہ ساری توجیحات ذکر کی ہیں یا درستہ بمانے خاصم تو نے تو لڑائیاں جھگڑے بنا دیے انتشار پیدا کر دیا ایک مسئلے کو بیان کرنا ہے ایک جھگڑے کرنا ہے تو تو جھگڑا کرتا ہے کس سے سیکھا تم نے یہ مسئلہ ولی نبی نحلی قومی یا اور اس لیے کہ بیان کرتے ہیں ہم اس کو اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں اتب الیک یہ توا جواب ہے تجھے اس سے کیا لینا دینا کہ میں نے کس سے سیکھا اور میرا استاذ کون ہے میں جس کی بات کر رہا ہوں اس کا پوچھو وہ اللہ رب العالمین ہے میں قرآن سے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں اے طب ماؤ لق میں تابع ہوں اس کا جو وہی کی تابع ہو جاؤ ما اس کی اس کا اوحیہ لے کا جو وہی کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اس وہی میں ہے یہ لا اللہ نہیں ہے کوئی لاہ مگر ایک اللہ. یہ توحید کا اس بات ساتویں بار وہ عارضان المشرقین اور منہ پھیر دیجیے مشرکوں سے ول و شاء اللہ ہماشرک اور اگر چاہتا اللہ جبری ایمان تو یہ لوگ شرک نہ کرتے وما جاننا کال حفیظہ اور نہیں ٹھہرایا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان امان تعلیہ بھی وکیل اور نہیں ہیں آپ ان پر ذمہ وار ادب ولا تصب اللہ ادعون مندون ہی اور آپ گالی نہ دیں برا بلا نہ کہیں ان لوگوں کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا یعنی ان کے معبودین کو آپ برا بلا نہ کہیں کیوں نتیجتاً فیصب اللہ ادبم بھی علم یہ بھی اللہ کے کو برا بلا کہہ دیں گے دشمنی کی وجہ سے نہ سمجھی میں تو آپ ان کے معبودین کو گالی نہ دیں اور برا بلا نہ کہیں پھر یہ آپ کے معبود بر حق ہے کائنات کی کے بارے میں برا بلا کہیں گے کزال کزین اسی طرح ہم نے مزین کیا ہے ہر ایک گروہ کے لیے ان کا عمل تزئین کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی بے اعتبار خلق کے برا عمل اللہ نے پیدا کیا ہے شملہ عربی پھر اپنے رب کی طرف ان کی واپسی ہے تو خبر کردار کر دے گا ان کو اس پر جو تھے یہ عمل کرنے والے واقسم و بلّہ ہی اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی نام کی پکی پکی قسمیں ان کی لنجات ہم آیت اگر آ گئی ان کے پاس کوئی دلیل کوئی معجزات تو یہ خامخہ ایمان لے آئیں گے اس پر قل تو کہہ دیجیے نفی تصرف کی نبی علیہ السلام سے کہہ دیجیے ان نمل آیا تو یقیناً اختیار معجزاد کا اللہ کے پاس ہے و مایوش اِیرکم الہا ادا جات لایومن دو قسم کی تفصیر منقول ہے ایک یہ کہ بعد صحابہ نے کہا معجزہ ان کا من پسند ان کو دکھا دیا جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے تو جواب ما شعر و کس چیز نے سمجھایا ہے تم کو اذا جات کہ یہ معجزہ اگر آ گیا تو لا مین لا زائدہ ہے یہ لوگ ایمان لے آئیں گے یا ما شعر و دوسرے گون نہیں لاتے ایمان بس ان کو معجزہ ان کے پسند کا نہیں دکھانا چاہیے تو ان کا بھی رد کس چیز نے سمجھا دیا تمہیں کہ یہ مجزہ اگر آ جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے پہلی توجہ میں مفول ثانی معذوف مانو گے ما یشعرکم وكم بى ایمانى ہم چیز نے سمجھا دیا آپ کو ان کے ایمان پر حقیقت یہ ہے كہ انحاعہ اعداجات لا امنون اگر یہ معجزہ آ بھی جائے تو یہ ایمان نہیں لاتے یا کس چیز نے سمجھا دیا آپ کو کہ یہ معجزہ آ جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے ون اقلب وا اور ہم پھیرتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو کما یؤمنو اس وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لائے کما میں کاف تشبیہ بمانے لام تعلیٰ لیا ہے اس وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لائے اس قرآن پر نبی علیہ السلام پر اول مر پہلی بار وہ نظر ہم فیت یا اور چھوڑتے ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران و پریشان ول و انََََََََََ نا نزل اور اگر يقينا ہم بھیج دیں ان پر فرشتے وكل ممعتا اور باتیں کر لیں ان کے ساتھ مردہ محمد الرسول اللہ اور قرآن کی حقانیت پر وہ حشر نہ علم ك قبلا اور جمع کر دیں ہم ان پر ہر ایک چیز سامنے تو ماں كانى پھر بھى نہيں ہے يہ ایمان لے آئيں اللہ اگر یہ کہ اگر چاہے اللہ لیکن اکثر ان میں سے ہیں جاہل اکثر تو جاہل ہیں اب چوتھا آقاب ذکر ہو رہا ہے امتحان وکد علی کا جالنا علی کلِِِّّّ نبی ادواََََََََََََ جن اور اسی طرح ٹھہرایا ہے ہم نے ہر ایک نبی کے لیے دشمن شایاطین الاً سول نے شیطان انسانوں میں سے اور جنات میں سے یوں ہی باد ہم آباد ان ظخرف القعلی غرورہ ڈالتے ہیں بعض ان کے بعض کو ملما باتیں دھوکے کی زخرف اندر ایک چیز ہو باہر رنگ روغن دوسرا ہو اسے ذخرف کہتے ہیں گیلٹ کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے وہی بمانے وسوسہ ہے یہاں یوہی باد ہم سے ڈالتے ہیں یہ بعض شیطان ان, ان کے بعضوں کو ذخر فلقلی ملما باتیں غرو دھوکے کی ولو شاہ رب کا اور اگر چاہتا تیرا رب جبری ایمان ما فعلو تو نہ کرتے یہ یہ کام فضر تو چھوڑ دیں ان کو وما افترون اور وہ جو یہ جھوٹ بناتے ہیں علی تسوا الََہ عف عدت اللہ علیہ اور اس لیے کہ میلان کرتے ہیں علیہ اس خلاف کی طرف لسغلیہ میلان کرتے ہیں اس خلاف کی طرف اور ان وسوسوں کی طرف افعد الدینہ دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر یہ مناظرے کی باتیں تھیں یوحباظ ملاباد سخر و فلقل غرورہ مناظرے میں یہ وسوسے ڈالیں گے باطل دلائل اور ایسی چالاکیاں کریں گے تو جو لوگ قیامت کو ماننے والے نہیں ہوتے وہ ان کے ان وسوسوں کی طرف مائل ہو جاتے ہو گورہ کن ہوئی سنگت تیزی خبر ولی اور اور اس لیے کہ یہ پسند کرتے ہیں اس جھوٹ کو ولی اخترف ہوں ماہوں مختلف اور یہ جھوٹ بنا لے وہ کہ ہیں یہ جھوٹ بنانے والے یہ جو جھوٹ بنانے والے ہیں بس وہ بناتے رہیں گے غیر اللہ اب تغی حقمن آیا اللہ کے بغیر میں ڈھونڈوں کوئی دوسرا حکم اللہ کے بغیر میں کسی اور کو حکم بناؤں وہو و لدی اور یہ اللہ وہ ذات ہے انزل کم الکتاب جس نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب مفصلا صلاً واضح ایمان کے اصول پر ولدی نعتِ ناحم الکتاب اور وہ لوگ جن کو دیے ہے ہم نے کتاب یا لمونہ وہ جانتے انہ ظلمِ ربی کب الحق کی یقینا نازل ہونا اس قرآن کا تیرے رب کی طرف سے ہے بالحق حق اس بات اور اظہار کے لیے فلاں کون من ترین تو مت ہو جائیے آپ شک کرنے والوں میں سے ان کے عذاب میں مخالفین کے عذاب میں یا خطاب امت کو ہے من قبیل الزام اور مخاطبی بمالائے کے کہ مت ہو جائیے آپ شک کرنے والوں میں سے اس حق میں و تم کلیمت اور ربی کا سط قموادلہ پورا ہو گیا حکم تیرے رب کا سچا اور انصاف کا لا و بدل کلماتی نہیں ہے بدلنا اللہ کے فیصلوں کا اور یہ اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا و انت اکثر امن فی الردے یہ سد فی الاخبار و عادل فی الحکامی تفصیرِ میں کہا ہے قاضی صاحب نے یہ کلیماتی مراد سے اصول ایمان ہے۔ اللہ کے کلمات یعنی ایمان کے اصول کے لیے بدلنا نہیں ہے یہ نہیں بدلتی ولا توتے اور تاب وتے اور اگر تم نے تابیداری کی اکثر من فی العردی زیادہوں کی اکثر کی ان کی جو زمین میں ہے یوزی الو قان اللہ۔ تو ہٹا ہٹا دیں گے گمراہ کر دیں گے آپ کو اللہ کی راہ سے اللہ کی راہ سے فضیل ابن آیاس کہتے ہیں اتبی ترق الہدا ولا کا قلع کی نا و ترقل فلا تغ تر بکثر تلحلی کی نا علیہ سام میں امام شاطیبی نے صفت ریاسی پہ ان کا قول ذکر کیا ہے فضیل ابن آیاز فرماتے ہیں اے طوطور ہودا ہدایت کے طریقوں کی تابیداری کیجیے وَلَا یا در کا قلت آپ کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتی اس راہ پہ چلنے والوں کی قلت وَإِيَّاكَ عیا کا اور اپنے آپ کو بچاؤ گمراہی کی راہوں سے فلاں تختر اور دھوکے میں نہ پڑیے بے کثرت الحالی کی کثرت کی وجہ سے یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں تو اگر آپ نے تابیداری کی اکثر من امن فلاردی زیادہ کی اکثر کی ان, اکثر ان کی جو زمین میں ہے تو پھیر دیں گے آپ کو اللہ کی راہ سے یہ لوگ تابیداری نہیں کرتے مگر گمان کی اور نہیں ہے مگر یہ یخ اٹکلی بے سوچے سمجھے بات کرنے والے خرص ان سبھی بے شک تیرا رب جانتا ہے اس کو جو کہ گمراہ ہو گیا اللہ کی راہ سے وہ عالم بالمحتدین اور اللہ جاننے والا ہے ہدایتی یافتہوں کو تو پہلا حصہ ختم ہو گیا سورت کا اس میں شرک اعتقادی کی تردید تھی اور چار اقسام اس کی بیان ہوئی شرخ و علم شرف تصرف اور شرکِ دعا شرفِ عبادت کی تردید ہوئی اب یہاں سے آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں شرک فیلی کی تردید ہے شرک پھیلی سے متعلق چار مسائل تحریمات اللہ تحریمات العباد نظور اللہ نظور العباد تو پہلے تحریمات اللہ تاریمات العباد کی رد فلوم کے رسم اللہ علیہ تو کھائیے کھاؤ اس میں سے کہ یاد کر دیا جائے نام اللہ کا اس پر ان کن تم بھی آیاتی مومنی نگر ہو تم اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ومال کوم اللہ تا كلو ممازو كے رسم اللہ علیہ اور کیا ہے تم لوگوں کو کہ تم نہیں کھاتے اس سے جس پر یاد کی جائے اللہ کا یاد کیا جائے نام اللہ کا اس پر کھانے سے مراد حلال جاننا ہے ہم نے کل اس کی تفصیل کی تھی کیوں حلال نہیں جاتی وقت فصل ماضی بمان مزارل تحق العقو اور یقیناً واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے وہ حرما علیکم جو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے تم پر اللہ نے جو حرام ٹھہرایا ہے وہ اللہ واضح فرماتا اللہ مستر تم مگر وہ کہ تم محتاج ہو جاؤ اس حرام کو حالت استراری میں محتاج ہو جاؤ کچھ کھانے کے لیے اور نہ ہو تو بقدر حاجت اپنے جان کو بچانے کے لیے حرام سے کھانا جائز ہے وہ نقثیرہ بیاف بیا ہوا اہم بغیر ریل اور یقینا زیادہ لوگ خام مخواہ گمراہ ہوتے ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے بغیر علم بغیر دلیل کے بے شک تیرا رب وہ جاننے والا ہے معتدین زیادتی کرنے والوں کو وہ ضرور ضا ہرل اور چھوڑ دو ظاہری گناہ اور باطینی ظاہری شرک فعلی باطینی شرک اعتقادی ان کے شرک فعلی ظاہر ہوتا ہے نظر آتا ہے فعل محسوس ہوتا ہے اور باطن شر کے اعتقادی جو چھپا ہوا ہوتا ہے دل میں اندین یکسبون یکسیبونسما یقیناً وہ لوگ جو کرتے ہیں گناہ سیوج ضو نبی ماکان یک جلدی ہے کہ بدلہ دیا جائے گا ان کو اس کا کہ یہ ہیں بنانے والے جھوٹ اس کا اختراف جھوٹ بنانا اب رد نظور بات کی ولاطا کلو میس ولاقلومالم یوس کر اسم اللہ علیہ اور مت کھاؤ اس سے کہ یاد نہ کیا جائے نام اللہ کا اس پر وََ لفظ اور یقیناً یہ تو فسق ہے اللہ کے حکم کو توڑنا ہے ون شیاطین علیہ اولیا اہم اور یقیناً شیاطین وس وسے ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کو لیو جا دلو کم اس لیے کہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ وین تھا تم اور اگر تم نے تاب کی ان کیملہ مشرقون یقیناً تم بھی ہوگے مشرقہ انا من اتباء غیر اللہ فیدیری ہی فقہ دشرکا تفصیر مدارک میں امام نصفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اور معالم التنزیل میں امام نظم و درر میں امام بقائی اور تفصیرِ کبیر میں امام راضی تیرویں جلصفہ صفحہ سو پہ لکھتے ہیں کہ مشرقوں کی اطاعت کو شرک کیوں کہا اس لیے ان من اتباء غیر اللہ فی دینی ہی فقط اشر جس نے اپنے دین میں غیر اللہ کی اطاعت کی اتباء کی تو یہ اس نے شرک کر لیا غیر اللہ کو حاکم حل حرمت کا ماننا یہ بھی شرک ہے شرک فی الحکم ہے نا بقائی بھی لکھتے ہیں نظم الدرر من احل شی مما حرما اوحرم شی ان حرم رما مما اح فقد فقط اشرا کا بقائی نظم و میں اور قاضی صاحب نے بھی لکھا ہے تفسیر مظہری میں جس نے حرام کو حلال کیا حلال کو حرام کیا تو اس نے شرک کا ارتقاب کیا یہاں امام راضی شرک فی الحکم کی اچھی وضاحت کرتے ہیں بہت اچھا کلام کیا ہے آپ بھی پھر مطالعہ کر دیجئے استعداد والے ساتھی تفسیر کبیر کا مطالعہ یہاں کرے ون عطا موہم یہ زجر ہے اور اگر تم نے تابیداری کی ان مشرکوں کی ان نہ تو یقیناً آپ بھی ہوں گے خامخا مشرک تم لوگ بھی مشرک ہو جاؤ گے عوامن کا نہ میتن فاہ نا آیا وہ جو ہو مردہ میتن مسلوب العقل فاہ نا ہو بھی نور روحانی باطینی قلبی ایمانی اعتبار سے مردہ ہو تو ہم اسے زندہ کر دیں ایمان کے نور سے قرآن کے علم سے روحانی زندگی دے, دے و جالنا لہو نوریم شیبی فرناس اور ٹھرا دیں اس کے لیے نور نور سے مراد قرآن ہے پھرتا ہے اس کے ساتھ لوگوں میں یہ ترغیب بل القرآن ہے کا من آیا یہ ہے اس کی طرح مسلحو فی فلمات کہ اس کی صفت ہو اندھیرے میں پڑا ہوا لئی سبِخاری منہا نہیں ہو یہ نکلنے والا اس اندھیرے سے تو ایک وہ ہے جس کو اللہ نے نور دیا اور روحانی حیات دے دی اور دوسرا وہ ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے یہ دونوں برابر ہیں کمن حیات القلب علم الفاً وا موۃ القلب جاہل الفجن ہو دل کی زندگی علم ہے اس کو غنیمت مانو اور دل کی موت جہل ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ غزال کزو نل کافی نما کانو یا امرون اسی طرح مزین کیا گیا ہے کافروں کے لیے وہ کچھ جو یہ عمل کرنے والے ہیں اب پانچواں آقابہ و کزالی کا جالنا فی کلی خریت اکابر تیرے خلاف رپورٹ کریں گے رپورٹ ایف آئی آر کاٹو یہ آیا ہے شر اس نے بنایا ہے جھگڑے تو جواب و اسی طرح جالنا فی کلّریت اکابرمجرمی ہا ٹھہرایا ہے ہم نے ہر ایک گاؤں میں ان کے بڑوں کو مجرم لیم قرو فی انجام یہ ہو جاتا ہے کہ تدبیریں کرتے ہیں اس گاؤں میں حق پرستوں کے خلاف لیم قرو میں لام للاقبت ہے جب مجرم ایک ملک کے حکمران ہو جائیں تو حق پرستوں کے خلاف وہ منصوبہ بندیاں کرتے ہیں لیکن اللہ تسلی دے رہا ہے ومایم قرون اللہ بنفسم یہ تدبیر نہیں کرتے مگر اپنے آپ کے ساتھ وہ مائ اور یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں وَإِذَا جَا يَتُن قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُوتَى مَا اوتی رسول اللّہ جب آ جائے ان کے پاس کوئی دلیل تو کہتے ہیں یہ ہرگز ہم ایمان نہیں لاتے حتیٰ کہ دیا جائے ہمیں مسلمہ اس کی طرح اوتی رسول اللہ جو دی گئی تھی اللہ کے رسولوں کو تو اس سے مراد کیا ہے رسولوں کا درجہ ہمیں دیا جائے تو ایک معنی یہ مشرقی نبوت کے تمادار تھے جیسے سورہ مدثر آیت نمبر باون ایوتا صحف سحف منشرہ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ رسولوں کی طرح ان کی طرف بھی وہی کی جائے یا ما اوت رسول اللہ سے مراد مستجاب الدعوات ہونے کا درجہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اللہ اپنے رسولوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی وہ درجہ دیا جائے تو جواب اللہ عالم و حیض رسالت اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں حیث مکانی ہے کہ کہاں ٹھہراتا ہے اللہ رسالت ہو اپنے پیغامات یعنی کس کو رسالت کا مرتبہ عطا کرتا ہے اللہ عالم تم اس کے منصب کے لائق نہیں تھے اسی لیے اللہ نے یہ منصب تمہیں دیا نہیں سیوسیب الدین جرموں سغارنآ اللہ جلدی ہے کہ پہنچ جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے سگار ذلت سغار ذلت کو کہتے اللہ کے ہاں وہ عذاب الشدید اور عذاب سخت بیمہ کا نیم اس وجہ سے کہ یہ تھے تدبیر کرنے والے حق پرستوں کے خلاف فمعوری دلہ دیا جو کوئی کہ چاہے کہ اللہ وہ کی چاہے اللہ ارادہ کرے اللہ عیاح دیا ہو کہ ہدایت دے اسے یا شرح صدر اسلامی تو کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے کاموں کے لیے ان صدر کر لیتا ہے صاحب کرام نے شرح صدر کی علامات پوچھی تھی نبی علیہ السلام سے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا النابۃ تو دار الخلودی عن الغرور و تجاف دار الغروری و استعدادی قبل نوضولی تین صفات ہیں ان شرح صدر کی تین علامات ہیں نظم الدرر نے بقائی میں بقا امام بکائی نے نظم الدرر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ان شرح صدر کی تین علامات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی ایک النابۃ و الا دار الخلود آخرت کی طرف انابت دوسری و تجافہ اندار الغرور دھوکے کے گھر سے ایک طرف کنارہ کشی اختیار کرنا دنیا سے اور تیسری و استدا و استعداد النزول موت کی تیاری کرنا موت کے آنے سے پہلے پہلے فمعی دلہ ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو درس کر رہے تھے تو عشایت پہ پہنچے فمعور دلہ ہو وہ کہ وہ کوئی کہ ارادہ کرے اللہ عیاہ دیا کہ ہدایت دے اسے یشرح صدر لِل اسلامی تو کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے کاموں کے لیے وہ معیورد اور وہ جو کہ ارادہ کرے اللہ اس کو گمراہ کرنے کا یجعل جال صدر ضعیقن تو ٹھہرا ٹھہرا اللہ اس کا سینہ تنگ ہرا جن تنگ تو پوچھا کہ مل حرج ہارج کسے کہتے ہیں تو کسی کو اس کا مانا معلوم نہیں تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بنو کہ کا وہ مدلجی رائی اس کو بلاؤ بکریاں چرانے والا جب آیا تو اس سے پوچھا مل ہاراجا فی کم ہاراجا تم کس کو کہتے ہو تو اس مدلجی راعی نے بنو کے نانا کے کہا الحرا جفینا الشجر بین الاشجار لا تسلیہ رائع ہر جا ہم اس درخت کو کہتے ہیں جس درخت تک چرواہے نہ پہنچ سکے وہ بہت دور ہو تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا منافق کا دل بھی اسی طرح ہے کہ وہاں تک خیر اور ایمان نہیں پہنچ سکتا یا جال صدر ضعی کن ٹھہرا دیتا اللہ اس کے سینے کو تنگ ہر جن تنگ کن نمایت سادو فِس سمائے گویا کہ چڑھتا ہے آسمان میں دین کا کام اتنا گران اور مشکل ہو گیا جیسے آسمان میں چڑھنا کدالِ کہ جال اللہ الرجسا اسی طرح ٹھہراتے اللہ اررجسا ولیتی اللہ لا المینون لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے اور پھر ترغیب القرآن وہ حاد ربی کا اور یہ راہ ہے تیرے رب کی سیدھی قد فصل نل آیا تری قومی یقیناً واضح کی کی ہے ہم نے دلائل اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں لحمد دار السلام عند ربی ہم ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا ان کے رب کے یہاں دارالسلام سے جنت سلامتی کا گھر یا سلام صفت ہے اللہ کی اللہ کے گھر میں یہ مہمان بنیں گے اللہ دوست ہے ان کا بھی ماں کان یا ملون اس وجہ سے کہ تھے یا عمل کرنے والے اللہ کی رضا کا ابرد مشرقین بل جن پر یوم شرحم جمیان اور یاد کرو کہ جمع کر دیں گے ہم ان سب کو اور اللہ پھر فرمائے گیا معاشر الجن او جن اور گروہ جنات کے قدیث تک سر تم من الِن سے یقیناً زیادہ گمراہ کیے تھے تم نے انسانوں میں سے وہ قالا اولیاء من اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے رب بنستم تاباد نا بباد انہیں رب ہمارے فائدہ حاصل کیا تھا ہمارے بازوں نے بازوں کے ساتھ وبلغنا بلگنا و بلگنا اجلنل اجل اور پہنچ گئے ہم اپنے نیٹے تک وہ جو مقرر کیا تھا تو نے ہمارے لیے اعلیٰ نارم اثواکم تو اللہ فرمائے گا جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہو گے اس جہنم میں اللہ ماشاء اللہ مگر وہ جو چاہے اللہ تو فضیل لحم العذاب ان کے لیے عذاب زیادہ کر دے گا یا اللہ ما ماں من ہے مگر وہ جس کو چاہے اللہ تو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا وہ گناہ گار مومن ہے بے شک تیرا رب حکمتوں والا اور جاننے والا ہے اب چھٹا اور آخری عاقبہ تیرے خلاف لوگوں کو اکسائیں گے اس کو قتل کر دو وہ کدالی کنول باد ظالمینہ بعض امبا کانو یک اسی طرح پھیرتے ہیں ہم بعض ظالموں کو بعض کی طرف اس وجہ سے کہ تھے یہ یک سبون شرک اور گناہ اور ظلم کا ارتکاب کرنے والے گناہ کرنے والے جو یہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے کدالی کا یعنی حق پرستوں کے قتل کی وجہ اور سبب ان کا شرک ہے سوریان کبوت آیت نمبر پچیس اس کی تائید ہے سارے ظالم تیرے خلاف جمع ہوں گے اور سبب وہ شرک ہوگا تمہارے خلاف کی وجہ ان کا شرک ہوگا بیما کانو یکسیبن حضرت شیخ رحمہ اللہ پہ اٹھارہ قاتلانہ حملے ہوئے تھے اللہ نے بچایا اب تخویف اخرویہ معاشر الجن والے سے او گرو جنات اور انسانوں کے علمیاتی کم رسول من کم آیا نہیں آئے تھے آپ کے پاس رسولون پیغام پہنچانے والے من تم میں سے یقون آیا تھی جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیتیں میری آیتوں کو بیان کرتے تھے وہ عن زیرون کم لکھا اور ڈراتے تھے تمہیں ملاقات سے تمہارے اس دن کی قالو تو کہیں گے یہ شہید نا اعلیٰ ہم گواہی کرتے ہیں اپنے آپ پر وہ الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈالا تھا ان کو دنیا کی زندگی نے وہ شہید و ہم اور گواہی کریں گے یہ اپنے آپ پر انہم کانوں کا کی یقیناً یہ لوگ تھے کفر کرنے والے اب علت ارسال الرسول کی اللہ رسولوں کو کیوں بیچتا ہے ذالک علم یکن کن ربو کا یہ اس وجہ سے کہ نہیں ہے تیرا رب مہلکل قراحلہ کرنے والے گاؤں والوں کو بے ان کے شرک کی وجہ سے وہ لحاحہ غافل اور احل اس کے ناخبر ہوں تو کے مسئلے سے نہیں انہیں خبر کر دیا جاتا ہے اگر پھر نہ مانے تو اللہ عذاب نازل فرما دیتا ہے ولی کلن درجہ تو ممع عامل اور ہر ایک کے لیے بدلے ہیں درجات سے مراد عوض اور بدلے لکل من الجن والے ان سے کرتبی کہتے ہیں معلوم ہوا کہ جنات میں سے بھی متعین جنتی اور آسی جہنمی ہیں ہر ایک کے لیے من الجن ان سے درجاتن بدلے ہیں اس کے جو انہوں نے عمل کیا وما ربو کا بےغافل انعامل اور نہیں ہے تیرا رب ناخبر اس سے جو یہ عمل کرتے ہے وہ ربو کلغنی ضرحمٰ اور تیرا رب بے حاجت ہے مخلوق سے رحمت والا ہے این یشا یو ذہب کو مویستخلف ممبادی کما یش تخفیف دنیاوی اگر چاہے اللہ تو ختم کر دے گا تم کو ہلاک کر دے گا یو ذہب کو میست ممبادی کما یش اور خلیفہ کر دے گا بعد میں لے آئے گا تمہارے بعد وہ مخلوق جو اللہ چاہے کمان شاہ کمن ضرریت قوم آخرین جس طرح کے پیدا کیا ہے اللہ نے تم کو اولاد سے قوم دوسری کے دوسری قوم کی اولاد سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اقوام ہلاک ہوئی اسی طرح تمہیں ختم کر کے اوروں کو پیدا کر دے گا تخیف اخرئی ان نماتو یقیناً وہ عذاب یا وہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے تمہارے ساتھ خامہ خانے والی ہے ومان تم بھی موج اور نہیں ہو تم اللہ کو کمزور کرنے والے اب اعلان برات انادہ دین اور یہ امرتحدید ہے اے کھلیہ قومی امل اعلیٰ مکانتی کم کہہ دیجیے آپ او میری قوم عمل کرو اپنے طریقے کے مطابق جو تمہاری مرضی ہو یہ امر تحدید کا ہے جیسے کوئی کسی کو سمجھائے اور وہ نہ سمجھے تو آخر میں کہ جاؤ جو کرتے ہو وہ کرو نہ یہ امر للوجوب ہے نہ لل ہے لل لل ل... تحدید ہے اعملوا على عمل اعلیٰ عمل کو کرو اپنے طریقے پر انی عامل یقینا میں عمل کرنے والا ہوں میرا اپنا کام ہے وہ عامل میں بیان کرنے والا ہوں میرا کام تو بیان ہے فصع و جلدی ہے کہ تم جان لو گے من مفرول کی جگہ واقع ہے جان لوگے اس کو تکون الدار کے ہو اس کے لیے انجام آخرت کے گھر کا نقط و میں امام ماوردی فرماتے ہیں سواب الدار ثوابودارآخرت بالایمان ابن قیم نے اچھے اشعار ذکر کیا قب خامثہ کے ساتھ متعلق قصید نونیا صفہ 252 میں تو جان لوگے من اس کو تکون الحو عاقبت ودار جس کے لیے بہتر انجام ہوگا آخرت کا بلی ایمان آ ایمان کی وجہ سے ان نلعفل ظالم ال یقیناً شان یہ ہے نئی کامیاب ہوتے ظالم وجہ آلاہ مما ذرام الحرس ولاًعام نصیباً یہ نظور لباد کی تردید ہے پھر اور ٹھہرایا ہے انہوں نے اللہ کے لیے اس سے ذرا من الحر سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے فصل سے ولا نامی اور جانوروں سے نصیباً یہ اللہ کے لیے اس سے حصہ ٹھہراتے ہیں فقالو تو کہتے ہیں حادال اللّہ یہ اللہ کا حصہ ہے بزامہ یف علو نو کرتے ہیں یہ کام اپنے گمان سے و حادی شعر اور یہ دوسرا حصہ ہمارے شعر کے لیے ہے داد بابا آڑدہ دا فماکان علی شرکا اہم اور وہ جو ہوتا ہے ان کے شرکا کے لیے فلاء سیل اللّہ وہ نہیں پہنچتا اللہ کو کیا مانا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو ان کے شرکا کا ہوتا تھا تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا تھے یعنی اللہ کا حصہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے شرکا کا حصہ منجوروں میں تقسیم کرتے تھے تو جب غریب آتے تھے اللہ کے حصے کو مانگنے کے لیے تو دیتے تھے وہ جب ختم ہو جاتا تھا تو پھر اپنے شرکا کے حصے میں سے غریبوں کو نہیں دیا کرتے تھے لیکن اگر منجور آ جاتے تو اللہ کے حصے سے ان کو دے دیا کرتے تھے کہتے اللہ غفور الرحیم ہے فماکان علی اور وہ جو ہوتا تھا ان کے حصہ داروں کے لیے فلاح سیرو اللہ وہ نہیں پہنچتا تھا اللہ کو اما کان علی اللہ اور وہ جو ہوتا تھا اللہ کا ہی صفح ہوا یسل اللہ شرّکام وہ پہنچتا تھا ان کے شرکاء کی طرف مَا کمون بہت برا ہے وہ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں ابنِ ابی ہاتم نے لکھا ہے ان کی ایک درگاہ تھی سمدھ اگر درگاہ کا چندہ کم ہوتا تو اللہ کے حق میں سے اس کو دے دیتے تھے اس میں ڈال دیتے تھے لیکن مساکین اور فقراء کے حق میں اس چندے سے کچھ نہیں دیتے تھے درگاہ کا مال یہاں نہیں دیا کرتے تھے تفسیر ابن بھی حاتم وکضا علی کزین کثیر من المشرقین قتل ولادم اسی طرح خوبصورت کیا ہے بہتوں کے لیے مشرقوں میں سے قتل کرنا ان کی اولاد کا شرکا اوہم او زیانہ کے لیے فاعل ہے یہ خوبصورت کیا ہے ان کے شرکا نے قتل اولادم روحانی قتل لیکن ظاہری بدنی قتل بھی یہ کیا کرتے تھے اولیاء اور درگاہوں کے نام پہ اپنی اولاد کو ذبح کرتے تھے ذبح کرتے تھے قتل اولاد عبد المطلف صاحب نے بھی نظر مانی تھی اگر میرے دس بیٹے جوان ہو گئے تو ایک کو لات کے نام پہ ذبح کروں گا تو جب وقت آیا تو لات کے نام پہ عبداللہ صاحب کا نام نکلا خط ذبح کرنے کا وہ تو تیار تھے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انبن الظبی حتعین میں ان دو بہادروں کی اولاد ہوں جنہوں نے ذبح کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تھا پیش کیا تھا ایک اسماعیل ضبی اللہ اور میرے بابا اگرچہ وہ جاہلیت میں لات کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے پیش کیے گئے تھے اسی طرح خوبصورت کیا ہے مزین کیا ہے بہتوں کے لیے مشرکوں میں سے ان کی اولاد کو قتل کرنا ان کے شعراكانی لی اس لیے کہ ہلاک کر دیں ان کو لی انجام یہ ہوا کہ ہلاک کر دیا ان کو ولی البی صم دینہ اور خلط ملک کر دیا ان پر ان کے دین کو ورشاء اللہ معلوم اگر چاہتا اللہ جبری ایمان تو نہ کرتے یہ کام فضر ہوں ومایف تو چھوڑ دیں ان کو اور وہ جو یہ جھوٹ بناتے وقال و حادی انعام و ہجرن یہ تحریمات العباد کی رد اور کہتے ہیں یہ یہ جانور اور یہ فصل بند ہے لایت الا اللہ من نشا اس کو نہیں کھائیں گے مگر وہ جو ہم چاہیں منشہ قاضی مظہری لکھتے ہیں مراد اس سے منجور ہیں درگاہوں والے بزامہ یہ کام کرتے ہیں اپنے گمان سے وانا اور دوسرے جانور ہیں حرمت ظہور کہ حرام کی گئی ہیں ان کی پیٹیں جیسے صاحبہ اس پہ سواری نہیں کرنی و نعام اللّہ اسم اللہ اللّہ اور دوسرے جانور ہے کہ یاد نہیں کرتے نام اللہ کا اس پر افطراعن علیہ افطرو افطرا ن بناتے ہیں جھوٹ جھوٹ اللہ پر سحجی ہم جلدی ہے کہ بدلہ دے دے گا اللہ ان کو بھی ماں کانو اس کا جو کہ یہ جھوٹ بنانے والے ہیں وقال اور کہتے ہیں یہ معافی بتون حادیل انعامی وہ جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہے خالصۃ الکورین یہ خاص ہے ہمارے مردوں کے لیے وہ محرم و نالاضوا اور حرام ہے ہماری عورتوں پر اپنی طرف سے حرام کر دو میتتن اور اگر ہوتی یہ م... م... مری ہوئی مری ہوئی ہوتی یہ ہے انصاف فی شر تو یہ سب اس میں شریک ہوتے مرد عورتیں سہجیم وصف جلدی ہے کے بدلہ دے دے گا اللہ ان کو ان کے جھوٹ کا وصف ایک اس بہم خطیب صاحب سے المرین میں لکھتے انہو حکیم ان حکیم علیم بے شک اللہ حکمتوں والا اور جاننے والا ہے قد خسر اللہ قتلوا قتل و اولاد بھی غیر علم یقیناً تاوان میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے قتل کر دیا اپنی اولاد کو بے کی وجہ سے بغیر دلیل کے وہ ما ر ذکب ہو اور انہوں نے حرام کر دیا وہ کچھ جو جھزک دیا تھا ان کو اللہ نے جھوٹ بنا دیا انہوں نے اللہ پر تو یقیناً گمراہ ہو گئے یہ اور نہیں ہے یہ راہ پانے والے اب چوبیسویں عقلی دلیل وہ اللہ دن شاہ جناتی معروشاتیوں وغیرہ معاروشات اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے باغات کو چھپروں والے اور نہ چھپروں والے بعض باغات ایسے ہوتے ہیں جس میں جو جس کے لیے چھپریں بنائی جاتی ہیں جیسے انگور کا باغ کیونکہ وہ انگور کی بوٹی بیلی اس پہ چڑھ کے پھیل جاتی ہے اور بعض باغات غیر غیر معروشات جو سپر والے نہیں ہوتے وہ نقل اور کھجور و ذراء اور فصل مختلف انوکل رنگا رنگ ہے اس کی خوراک و زیتون اور زیتون ورمان اور انار ایک ہی طرح کے ہیں رنگ میں لیکن نہیں ہے غیرمتشابن نہیں ہیں ایک طرح کے ذائقے میں اللہ نے فرمایا کلو من ثمری ہی کھاؤ اللہ کے میو میں سے پھلوں میں سے یا من سمری ہی کھاؤ تم اس باغ کے سمرے اور میوے پھل میں سے داس مرا جب میوہ دے وا تو حق اور دو اللہ کا حق یوم حسادی اس کے کاٹنے کے دن جب فصل کاٹو تو اللہ کا حق اوشر نصف عشر دے دو لاتریف لاتریقو شرک نہ کرو لاتریفو تفسر خازن اور تفسیر ابن بھی حاتم کی صفتی اس پہ لکھتے ہیں لات شریک الاسنامہ فی الحر سے بتوں کو شریک نہ ٹھہراؤ فصل میں انحلاحب المصرفین یقینا شان یہ ہے اللہ محبت نہیں کرتا مشرکوں کے ساتھ ومن النامی ہم و فرشا اور جانوروں میں سے بعض بار برداری کے ہیں یہ پچیسویں عقلی دلیل تھی و فرشا اور بعض سواری کے ہیں فرش ہموار سفر کرنے والے قلع مما معذا کا اللہ ہو کھاؤ سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے اور تاب مت کرو قدموں کی شیطان کے یقیناً یہ شیطان تمہارا دشمن ہے ظاہر سمانی تازواج خلق نا سمانیت ازواج ہم نے پیدا کیا تھا آٹھ جوڑوں کو من الزانسنین بھیڑوں میں سے دو دو ہیں نر اور مادہ و من الماظن بکریوں میں سے دو دو ہیں نر اور مادہ قلآرئینی ہر رما کہہ دیجیے یہ دو مذکر اللہ نے حرام کیے سین یا دو مُنََََََََََ ام طلب امتم اللہ تعالیہ اور وہ حرام كيے اللہ نے کہ مشتمل ہو اس پر رحم ان سین کے ان منصات کے رحم حرمت کی وجہ کیا ہے آیا حرمت کی وجہ معنس ہونا ہے کہ مذکر ہونا ہے یا مشتملت علیہ ارحام النسین ہونا ہے کیوں حرام ٹھہراتے ہو یہ نبیونی بیلمن مجھے خبر دے دو دلیل کے ساتھ اگر ہو تم سچے اور اونٹوں میں سے دو دو ہیں اور گائے میں سے دو ہیں کہہ دیجئے آیا مذکر حرام کیے ہیں اللہ نے یا معنس یا وہ حرام کیا ہے کہ مشتمل ہو اس پہ ارحام النسین رحم ان ماداؤں کا معنثات کا ام کن تم شہدا تھے تم موجود جب حکم کر رہا تھا تم کو اللہ اس پر وساکم بھی فمن ازلم امن افطرا اللہ ہی کا تو کون ہے بڑا ظالم اس سے جو بناتا ہے اللہ پہ جھوٹ لیزل انجام جھوٹ بنانے کا یہ ہو گیا یا لام للاقبت یا لام تالیلیہ اس لیے کہ گمراہ کردے لوگوں کو بغیر دلیل کے بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالموں کو تحریمات اللہ کا بیان قول کہہ دیجیے لاجید و فیمہ اوہ لیہ محرمن میں نہیں پاتا اس میں جو وہی کی گئی ہے میری طرف حرام اللہ تعئم ایک خوراک کرنے والے پر یا کے کھاتا ہے اس کو اللہ یوں نہ تو تطن تو کیا اس کے بغیر حرام اور کچھ نہیں ہے ہے لیکن اس حرام کو یہ حلال جانتے تھے تو دوسرے حرام کو تو مشرق بھی حرام مانتے تھے اب یہ حرام تھا جسے یہ حلال کہتے تھے تو فرمایا حرام ہے تو یہی حرام ہے لاجد فیم علیہ محرمََََََََََََََََََََ علاء تعمی تعم اللہ یون امتن مگر یہ کہ ہو او دمم مصفون یا خون ہو بہتا ہوا دم مصفوحا ذبح کے وقت جانور سے جو خون بہ جائے وہ حرام جو رہ جائے گوش میں وہ حرام نہیں ہے گوش کا دونا ضروری نہیں ہے پھر او قینزیر خنزیر کا خنزیر کا نہ ہو رہ سنی یہ پلیتی ہے گندگی ہے او کن یا اس سے بڑی گندگی گناہ اوہ للی غیر اللہ بھی کہ آواز کی جائے غیر اللہ کے لیے اس پر فما غیر باغن جو کوئی محتاج ہو گیا نہ ہو یہ نافرمانی فرمانی کرنے والا ولا عادن اور نہ ہو یہ حد سے تجاوز کرنے والا تو یقیناً تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے اب زجر اور تحریمات قہریہ کا بیان ہے وہ الدینہ ہادو اور ان لوگوں پر جو یہودی تھے ہر ہم نے حرام کیا تھا کل کل لذیظ ہر ایک ناخن والا جانور ذی زفور ہم نے ان پہ ناخن والا جانور حرام کیا تھا ومن البقرے اور گائے میں سے ولغانہ میں اور بکریوں میں سے ہر رمنہ عالم حرام کیے تھے ہم نے ان پر شہومہ ان جانوروں کی چربیاں علامحتمل ظہور ہما مگر وہ کے جو ہو تھی ان کے پیٹھوں پر پیٹھ پر جانور کے بہت تھوڑی سی چربی ہوتی ہے بس وہ ان کے لیے حلال تھی اول یا وہ جو کہ آنتروں کے ارد گرد ہوتی ہے مشتوں پشتوں میں سے پریم کہتے ہیں وہ قلم تاؤ کم واز گچی اگا حلال ہوا جو آنتوں کے ارد گرد آنتھڑیوں کے ارد گرد جو چربی ہوتی ہے وہ او مختال طبی یا وہ چربی جو مختلط ہو ہڈیوں کے ساتھ ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی چربی لگی ہوئی چربی وہ بھی حلال تھی ان پر باقی چربی جانور کی حرام تھی یہود پر حرام قہری ظالی کا جز ہم بھی یہ بدلہ دیا تھا ہم نے ان کو ان کے بغاوت کی وجہ سے زیادتی کی وجہ سے بھی بغی ہیں مظہری لکھ ہادہ تحریم ولی زیادتی تہذیب فی الاخرہ یہ تحریم لی زیادتی تہذیب فی الاخرہ این نالہ سعدی قنور ہم سچے ہیں تسلی کس ذبو کا اگر انہوں نے جھٹلا دیا آپ کو فقل تو کہہ دیجیے اور اب تمہارا زور احمت یوں فراخ رحمت والا ہے ولا یوردو باسعین القوم المجرمین اور واپس نہیں ہوتا اللہ کا عذاب مجرم قوم سے یہ تسلی تھی اب مشرقوں کی دلیل سیقول اللہدینہ شرک الو شاء اللہ معرک نہ جلدی ہے کہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے اگر چاہتا اللہ تو ہم شرک نہ کرتے ولا آبا اور نہ ہمارے آبا شرک کرتے ولا حرمنا من منشی اور ہم حرام نہ کرتے کسی چیز کو بھی کدالکا کز زب من ان قبل ہم اسی طرح جٹلائے تکذیب کی تھی اللہ کی کتاب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے حتیٰ ذاقوبہ سنا حتّٰ کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب کل حل دقمن علمن تو کہہ دیجیے آپ آیا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل فتوخ ہو لنا تو نکال دو وہ دلیل ہمارے لیے انتھ تبیون اللہ ذنع تم تاب نہیں کرتے مگر گمان کی وہ نا تم اللہ تخ رسون اور نہیں ہو تم مگر اٹکلی تخرسون بے سوچے سمجھے بات کرنے والے بے دلیل بات کرنے والے قل فللہ اللہ البالغا تو کہہ دیجیے اللہ کے لیے ہے دلیل واضح اللہ کی دلیل واضح ہے یا بالغا کامل یا بالغ تلاحق اللہ کے اختیار میں وہ حجت اور دلیل جو پہنچانے والی ہے حق کی طرف فلو شاء اللہ فلو شاء کو تسلی اگر چاہتا اللہ تو ہدایت دے دیتا تم سب کو قل کہہ دیجئے حلم شہدا بلالو اپنے ہی صداروں کو شہداءکم اکم روح المانی میں لکھتے قبار الذین الدینہ اسلال ان بڑوں کو بلاؤ جنہوں نے یہ گمراہی کے راستے تمہارے لیے بنائے ہیں یا فت الرحمان میں شاول اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہداءکم اے آح علماءکم یا قدوتکم بلا لو اپنے علماء اور اپنے بڑوں کو پیشواؤں کو اللہ دینا وہ یہ جو گواہی دیتے ان اللہ حرمہ حضاء کہ بے شک اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو فین شہیدو اگر یہ شہدا یہ علماء ان کے گواہی دیں تو فلا تشدد معاہم آپ گواہی نہ دیں ان کے ساتھ آپ نہ دیں فلا تشدد ماہم ولاۃ طب اللہدینہ کزبو بھی آیا تھی نہ تد تاب داری نہ کرو خواہشات کی ان لوگوں کی جنہوں نے جٹلایا ہے ہماری آیتوں کو ولدین الایومین بلا آخر اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر وحم بربیم یا دل اور یہ اپنے رب کے ساتھ مخلوق کو برابر کرتے ہیں قلطما حرم رب و کم علیہ کم یہ اس بات توحید آٹھویں بار ہو رہا ہے اللہ تشرک و بیشین کے ساتھ اور یہ تین آیتیں ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی یہ چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھ لے تو رسول کی وصیت امت کے نام پہ یہ تین آیات مقدسہ ہیں ان میں یارہ عوام رہیں یارہ احکام ہیں جن میں سے چھ نواحی ہیں چھ اور پانچ عوامر ہیں کُل گیارہ ہوئے دیکھیں سب سے پہلے نہیں ہے قل تعلو اتلو کہہ دیجی آ جاؤ کہ میں پڑھ لوں ہر رما رب و کم وہ کہ جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر سب سے پہلے کیا ہے اللہ تشرکو بھی شع کہ تم ہی صدار نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ ٹھہرا عہی صدار نہ ٹھہراؤ ہر رما لازیما کیونکہ کیونکہ لاتشریکو شرک نہ کرو تو شرک نہ کرنا حرام ہے کیا تو ایک معنی ہر بمانے بمان یا دوسرا معنی لا زائدہ ہے آؤ کہ میں پڑھ لوں تمہارے اوپر وہ جو کہ حرام کیا ہے تمہارے رب نے تمہارے اوپر وہ یہ ہے کہ تم ہی صدار ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی یا حرمہ رمع لازمہ ہو جائے تو بس یہ ٹھیک ہے لازم کیا ہے تمہارے رب نے تم پر یہ بات تو لازم کی ہے کہ تم ہی صدار نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شیئن نہ ہے اور نکیرا جب نفی کے سیاق میں ہو تو عموم کا معنی دیتی ہے عموم کوئی چیز من الشیا کوئی چیز بھی نہیں وبل والدین یہ امر ہے اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو پہلا حکم لا تشرکو بھی شے دوسرا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو انتسیب و بال والدین احسان احسان کرو ہم نے بال والدین کا قطب کی وضاحت کی تھی اولا تقطلو اولاد و من املاق یہ تیسرا حکم ہے اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو من املاقن من خشیت املاق بھوک کے ڈر کی وجہ سے کہ کی کیا کھائیں گے نخن و نرز ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی چوتھا عمر ولا تقرو چوتھا حکم ولا تقرب الفواح شماں زہر منہا اور نزدیک مت جاؤ بے حیائی کے اس بے حیائی کے جو ظاہر ہو اس سے وماں بطن اور وہ جو چھپی ہوئی ہو بعض بے حیائی ما ماں ہوتی ہیں ظاہری لوگ اسے بے حیائی سمجھتے ہیں بعض چھپی ہوئی ہوتی ہیں جس کو لوگ بے حیائی نہیں سمجھتے یہ تو ایک عام سا معمول بن چکا, چکا ہے بے پردگی اس کو بے حیا نہیں کہتے اور ایک مولوی صاحب نے ٹی وی پہ کہہ دیا کہ قوم بے حیائی کو چھوڑ دے تو سب اس کے پیچھے لگ گئے کہ قوم کو بے حیا کہہ دیا ہاں کہہ دیا نا کیا یہ بے پردگی بے حیائی نہیں ہے کیا یہ ناچ گانے محفلوں کو سجانا بے حیائی نہیں ہے یہ مرد عورتوں کا اختلاط بے حیائی نہیں ہے وہ عاجز اب اپنی بات کی تعویل کو نہیں سمجھ رہا کہ اب کیا تعویل کروں آؤ ہم سے پوچھو جو بتا سکتے ہیں تمہیں کہ تمہاری قوم کس کس بے حیائی میں مبتلا ہے ما ذہر ہا وما بتاً وہ جو ظاہر ہو اسے سے اور وہ جو چھپی ہو ولا تخت النب صلطی حرم اللہ اللہ بالحق یہ پانچواں حکم اور مت قتل کرو نفس اس کو کہ حرام کیا ہے اللہ نے اس کا قتل کرنا اللہ بالحق مگر قانون شرعی کے مطابق جو تین باتیں قصاص رجم اور مرتد کی سزا معذ اللہ قتل ظال کو کون ظالکم ہو جاؤ اسی طرح وسا بھی حکم کرتا ہے اللہ تم کو اس پر لاء اللہ کم خام خا کہ تم عقل مند بن جاؤ عقل والے ہو جاؤ چھٹا ہو کم ولا تقربو مال ال نزدیک مت جاؤ کھانا نہیں نزدیک مت جاؤ مال کے یتیم کے مال کے کیونکہ اگر نزدیک گئے تو وقع فی تو نزدیک مت جاؤ یتیم کے مال کے اللہ بلتی ہی آسن مگر اس طریقے سے جو خوبصورت طریقۂ حتیٰ ابلغاء شدہ یہاں تک کہ پہنچ جائے یتیم اپنی عمر کی مضبوطی تک واؤ فلکیلا یہ ساتواں حکم اور پورا کرو پیمانے کو میزان اور تول کو بعض چیزیں پیمانے پر پیمانہ کی جاتی ہیں غز کپڑا بعض تولی ہی جاتی ہیں جیسے گھی وغیرہ میزان پورا کرو پیمانے اور تول کو بالقسط انصاف کے ساتھ لانوکلف و نفس اللّہ و ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو بھی مگر اس کی طاقت کے مطابق یہ تسلی تھی آٹھواں حکم ویداقل تم فادیلو جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کیا کرو و لوکان ذاکربہ اگرچہ اس انصاف کی بات کا نقصان ہو ولوکان اگر ہو اس کا ذر ذاکربہ تمہارے رشتہ داروں پر یا اگرچہ ہے یہ دنیا بہت نزدیک اور میٹھی دنیا کی وجہ سے تم انصاف کو نہ چھوڑو وہ بھی آحد اللہ اوفو یہ نواں حکم ہے اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو جو وعدے تم نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں وہ وعدہ لست رب والا بھی پورا کر دو سورہ ایک 172 نمبر آئے ظال کم کو کم ہو جاؤ اسی طرح اللہ کے حکموں کو ماننے والے وسا کم بھی حکم کرتا ہے تم کو اللہ اس پر لالکم تذکرون کر ان کے تم نصیحت حاصل کر لو دیکھے تین وانا اداثراتی مستقیماً اور یقیناً یہ میری راہ ہے سیدھی فت یہ دسواں حکم ہے اس کی تاب داری کرو وَلَا تت طبی وسو یہ گیارہواں حکم ہے اور تاب داری نہ کرو دوسری راہوں کی فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ہی ورنہ گڈ وٹ کر دے گی تم پر اللہ کی راہ مختلف تو جدا کر دے گی تفرقی کم تو یہ دوسری راہیں جدا کر دیں گی تم کو اللہ کی راہ سے ظال کم ہو جاؤ اسی طرح ماننے والے اللہ کے حکموں کو وسا کم بھی وصیت کرتا ہے اللہ تم کو اس پر لعلکم تتقون خامخا کہ تم متقی بن جاؤ تین آیت آیتیں تھی تو تین میں پہلے کا لعلکم اللہ اللہ کے حکموں کو ماننے سے تم میں عقل آئے گی تو جب عقل آ جائے تو پھر بعد میں فرمایا لعلکم تذکرون کام عقل مندی کا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی نصیحت کو تم قبول کرو گے تو جب اللہ کی کتاب کی نصیحتوں کو تم قبول کر لو تو پھر تیسری آیت میں فرمایا لعلکم تتقون تم میں تقوی آ جائے گا اور یہ تقوی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے اب دلیل نقلی عالت توحید سماۃ نام وسل کتاب تمام اللّی احسن پھر دیکھو دی تھی ہم نے موس علیہ السلام کو کتاب ثمہ استباع دیا ہے برائے تاقیب ذکری ہے پھر یہ دیکھو نا دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماما اے لطمام نعمت الدی احسن قومی موسا پوری اللّی ان احکام پر احسنہ جو اچھی تھی وہ تفصیلا اے و احسان اور تفصیل تھی اس میں اصول دین کی یہ کل شعین کلشین کل عرفی ہے اصول دین مراد ہے اس سے وہ اور یہ کتاب موسا کی ہدایت تھی اور رحمت تھی لم خا کہ یہ لوگ بلِ قا ربیومن اپنے رب کی ملاقات پہ ایمان لے آئے اب ترغیب لقرآن وہادا کتاب ضلح مبارکن فبی اور یہ کتاب عظیم الشان ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب مبارکن بہت فائدوں والی برکتوں سے لبریز تو اس کی تابیداری کرو وطخو اور اس کے خلاف سے اپنے آپ کو بچاؤ لاء القم خامخہ کہ کے تم پہ رحم ہو جائے ان تقول اللہ تقول ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ تم نہ کہو انما انزل الكتاب على طاع من قبلنا کہ یقیناً نازل کی گئی تھی کتاب دو گروہوں پر ہم سے پہلے یہود پر تو عیسائیوں پر انجیل ون ان عند راست ہمل غافلین اور یقیناً تھے ہم اس کے پڑھنے سے غافل عند راست امل غافلین ہم ان کتابوں کے پڑھنے سے ناخبر تھے او تقولوا یا یہ نہ کہو لو انا ضلع علین الکتاب اگر نازل ہو جاتی ہماری طرف کتاب ہمارے اوپر کتاب تو خواہ ہم ہوتے آہدامن ہم زیادہ ہدایت پر ان میں سے ہم ان اہل کتاب سے زیادہ ہدایت پہ ہوتے فقط جا کمبعین من ربکم وهدن ورحمہ تو یقیناً آ گئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت اب فمن ازلم جس کسی نے ظلم کیا یہ فمن ازلم کون ہے بڑا ظالم یہ زجر ہے منکرین قرآن کو ممن اس سے کس بی آیات اللہ جس نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو وصدف عنہ اور پھر گیا اللہ کی آیتوں سے صنج ذلدی نے اسدیفونان آیا سو العذاب جلدی ہے کہ بدلہ دیں گے ہم ان لوگوں کو جو پھرتے ہیں اللہ کی آیتوں سے بدلہ دیں گے ان کو سعل عذابی برے عذاب کا ماں کانو اس وجہ سے کہ یہ تھے پھرنے والے اللہ کی کتاب سے اب زجر تخویف منکرین قرآن کو ڈرانا حال ضرون یہ انتظار نہیں کرتے اللہ ان مگر اس بات کا تاتیہم الملائکہ تو کہ آ جائیں گے ان کے پاس فرشت موت کے او یا رب و یا حکم رب کا آ جائے گا تمہارے رب کا حکم بغیر ملائکہ کے عذاب اویاتی باز و آیاتِ رب کا آ جائیں گی بعض نشانیہ تیرے رب کے عذاب کی یوم یاتی باز و آیات ربی کا اس دن جب کہ آ گئیں بعض نشانیہ عذاب کی تیرے رب کی تو لائن فو نفس ایمان پھر فائدہ نہیں دے گا کسی نفس کو ایمان لانا اس کا وہ لم تکن اعمانت من قبلوں کہ نہیں تھا وہ ایمان لانے والا اس سے پہلے او کا ثبت فی ایمان خیرا یا نہیں کیا تھا اس نے اپنے ایمان میں اخلاص یہ نہیں کہ ایمان میں نیکی نہیں کی تھی عمل تو موتضلا کہتے ہیں کہ لم تکن کا ثبت فی ایمان خیرا معلوم ہوا جو ایمان خالی عنل عمل ہو وہ مفید نہیں ہے اہل سنت والجماعت کہتے کہتے نہیں نفس سے ایمان مفید فل الجملہ ہے لیکن اس آیت کا تعلق منافق سے ہے اور خیرن بمان اخلاص ہے آو کا صبط یا نہیں کیا تھا اس نے اپنے ایمان میں اخلاص مدارک میں امام نصفی نے ایمانہ کیا یعنی جس کے ایمان میں اخلاص نہیں تھا دل کا تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا قل انتظر کہہ دیجئے ان کو انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا ان منتظرون یقینا ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں اب نے قرآن کو زجر ان الدین فرق و دینہ ہم قانوشیان بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرق و تسنس کر دیا اپنا دین وکانوشیان اور ہو گئی یہ گرو گرو لست منہم فی فیشئی نہیں ہیں آپ ان میں سے کسی چیز میں بھی مراد کون ہیں مجاہد فرماتے ہیں ہم اصحاب البید ولاحِ منہاد فر رق و دینہ ہم اپنے دین کو تسنس کر دیا دین کو بے دینی اور بے دینی کو دین کر دیا سنت کو چھوڑ کے بیداد کو حاسا کہنے لگے ہم اصحاب البیدی ولاحائی مِنہادل یہ قول مجاہد کا کرتبی نے نقل کیا ہے خطیب صاحب بلک دیشر شربینی سراج المنیر میں ہم اہل البید و الحوائی الحوائے منہاد العما اور قرطبی نے عائشہ سے بھی یہ نقل کیا ہے پیر امام قرطبی فرماتے ہیں آیت عام ہے حضرت عمر سے بھی یہ تفسیر منقول ہے تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے تسنس کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دینہم اپنے دین کو وکانو وشیان اور ہو گئی یہ گرو گرو لست منہم فی شئی نہیں ہیں آپ ان میں سے کسی چیز میں بھی آپ ان کے ساتھی نہیں ان نََا امرحم النما اللہ بے شک ان کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہے سمیونبی بھر پھر خبردار کر دے گا اللہ ان کو اس پر جو تھے یہ کرنے والے من جاء الحسنت فلاح و عاش روم صالحہ بالحسنت نے جوزی فرماتے بے توحید جس کی جو کوئی آ گیا نیکی پر اور نیکیوں میں بڑی نیکی توحید ہے تو اس کے لیے دس چند بدلے ہوں گے اس کے وہ جاء بس اور جو کوئی آیا گناہ پر شرک پر فلا اجزا تو بدلہ نہیں دیا جائے گا اس کو علام اسلام اگر اس برائی کی طرح وہ حملہ یضلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا قلنی ہدانی لا سرات مستقیم کہہ دیجیے بے شک مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے سیدھی راہ کی طرف دیناً من وہ دین ہے مضبوط ملت ابراہیم حنیفہ طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو بیان کرنے والے تھے توحید کا اور رد کرنے والے تھے شرک کا وہ ماں کانمین المشرقین اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرقوں میں سے قل سلاتی و نسخی و مہیا آیا و مماتی عبادت کی تردید ہے صال سن تیسری بار کہہ دیجئے بے شک میری عبادت بدنی صلاتی میری نماز میری عبادت بدنی و نسکی اور میری قربانی عبادت مالی و مہیا اور میری زندگانی و مماتی اب یہاں اختلاف ہے کہتے ہیں تو مماتی اور میں حیاتی تو سلاطی اور نسو کی اور محیاں میں اختلاف نہیں تھا مماتی میں کیوں اختلاف کر رہے وفت و منون بادل کی تھا بکفرون بعد اور میری موت للہ ہی ایک اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے ساری مخلوقات کا لا شریک لہو کوئی بھی صدار نہیں ہے اللہ کا وبی ذال طور اسی پر مجھے حکم کیا گیا ہے وانا اول المسلمین اور میں ہوں پہلا تاب کرنے والا اول من ہاد مظہری نے کہا اس امت میں سب سے پہلے اللہ کے قانون کو گردن رکھنے والا کل عغیر اللہ ابغی ربن کے دیجیے آیا بغیر اللہ کے میں ڈھونڈوں اور تلاش کروں دوسرے رب کو وہ ہوا رب و کلی شعی اللہ ہے رب ہر چیز کا ولا تقسیب و نفس اللّہ اور عمل نہیں کرتا ہر ہر ایک نفس مگر اس عمل کا بوجھ ہوگا اس پر ولا تذر و واضر تم وزر اخرا اور نہیں اٹھاتا ایک اٹھانے و... نہیں اٹھائے گا ایک اٹھانے والا بوجھ کسی اور کا فسو سما رب بھی پھر تمہارے رب کی طرف تمہاری واپسی ہے تو خبردار کر دے گا تم کو اس پر جو تھے تم اس میں اختلاف کرنے والے فسو فتح را ادھن کا شفل آفر سنت تر اجلی کا ام حمارو جلدی ہے کہ تو دیکھ لے گا کہ تیرے جب یہ گرد و غبار ختم ہو جائے کہ تیرے پاؤں کے نیچے گھوڑا تھا ام حمارو یا گدہ تھا <تصفيق> ہے یا گدا تھا وہو الدی اوری اللہ وہ ذات ہے یہ ترغیب <تصفيق> ہے اتباع العبائی الصالحین کی جو نیک بڑے گزرے ہیں ان کی تاب داری کرو ی اللہ وہ ذات ہے جس نے ٹھہرایا ہے تم کو خلائے فل اردی خلائی فل اردی یخلف و باد بعض تمہارے بعض کے خلیفہ بنتے ہیں زمین میں ایک دوسرے کے بعد آنے والی مخلوق زمین میں غرف بعضکم کمف و درجات اور اٹھایا ہے اللہ نے تمہارے بازوں کو بعضوں کے اوپر درجوں میں درجات و تفاوت علمی اخلاقی عملی وغیرہ لی ابلوا کم فیما اس لیے کہ اللہ امتحان کرتا ہے تمہارا اس نعمت میں جو تمہیں دی ہے ان نہ رب کا بے شک تیرا رب جل ہی کرنے والا ہے وہ انہ لفور الرحیم اور بے شک یہ اللہ خام خا بخشنے والا ہے مہربان تو صورت میں رت تھی شرک کی مکمل شرک اعتقادی کی رت پہلے حصے میں آیت 117 تک اور شرک فیلی کی تردید آیت نمبر 118 سے آخر تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام <ميم> صاد کتاب ان ذیل علی کا فلاکنفی صدری کا حرجمن به وذکر للمؤمنین صورت العراف مکی صورت ہے نزولاً انتالیس نمبر سور سوت کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں ساتویں صورت ہے قرآن کریم کی سورت الانعام کے بعد لگی ہے سورت الانعام کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر تھا پہلا یہ کہ جب سورہ انعام میں شرک کی رد ہو گئی مکمل تو یہاں بھی اسی طرح شرک کی رد ہو رہی ہے لیکن بالعاکس وہاں شرک اعتقادی کی تردید تھی اولن اور شرک فعلی کی تردید تھی ثانین یہاں پہلے شرک فعلی کی تردید اور پھر شرک اعتقادی کی تردید یا صورتُ الانعام میں اللہ کی توحید پر دلائل عقلیہ ذکر ہو گئے تو یہاں توحید کے مسئلے پر دلائل نقلیہ من الانبیاء انبیاء کی تقاریر ذکر ہو رہی ہیں اور ابدھو رب من علا رحو یا صورت الانعام میں مسئلہ توحید ثابت ہوا بد تو اس صورت میں منکرین کے احوال ذکر ہو رہے ہیں یا سورہ انعام میں آیت نمبر بارہ میں فرمایا تھا کتب اعلیٰ نفسِرحمہ اللہ نے اپنے آپ پر رحمت مقرر فرمائی ہے تو اس صورت میں آیت نمبر ایک سو پچپن میں اس کی تفصیل ہے آیت نمبر ایک سو چھپن میں وسعت و رحمتی كل کلشعل سور ارنعام میں ترغیب القرآن و حاد کتاب انضل ناحُم تو اس صورت میں بھی ترغیب لالقرآن اور تسلی کتاب انزل ضلع فلا کا فی صدری کا ہارا سورہ ہو انعام میں آقابات صطہ بیان ہوئے تو اس صورت میں واقعات سطح چھ انبیاء کرام کے واقعات سورہ انعام میں آیت نمبر ایک سو ساٹھ میں فرمایا کہ موحدین کو بدلہ دیا جائے گا آشرو ہم صالحہ تو صورت العراف میں آیت نمبر آٹھ میں ان کے اعمال کے تول کا بیان ہو رہا ہے ولوزن یوم عدین الحق فمن سکولت موازین ہُو فلا سورہ انعام کی آیت نمبر دو میں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے تو یہاں آیت نمبر گیارہ میں اس کی تفصیل ولاقت خلق ناکم سم مصور ناکم سمکل نال ملائی کتس آدم یا سور انعام کی آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا تھا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے در میں بھی جھوٹ بولیں گے تو سورت العراف کی آیت نمبر 37 میں ان کا اقرار ذکر ہو رہا ہے کفر پر وہ شہید و اعلان فسم ان کافرین اور ظالم کہا جا رہا ہے من اظلم امن افطرا اللّہ کذیباً اوکزب بھی آیاتی ہی سر انعام دو جملوں پر اختتام پذیر ہوئی انا ربا کثری العقاب ایک جملہ تیرا رب جلد حساب کرنے والا ہے بدلہ دینے والا ہے اور دوسرا وین الغفور رحیم اور یقیناً اللہ خامخا بخشنے والا مہربان ہے تو صورت العراف میں ان دونوں جملوں کی وضاحت سری القابل ادا الدین انبیاء کے دشمنوں اور دین کے دشمنوں کو انجام تک پہنچا دیا غفور غفورالرحیم انبیاء کی تابیداری کرنے والوں کے لیے اس پہ واقعات اور مثالیں سورت کے امتیازات اور خصوصیات پہلا امتیاز سورت ممتاز ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کے بیان پر تفصیل قرآن نے یہ واقعہ سات مقامات پہ ذکر فرمایا ہے لیکن سب سے زیادہ تفصیل صورت العراف میں ہے دوسرا امتیاز صورت ممتاز ہے آراف والوں کے بیان پر جنت اور جہنم کے درمیان دیوار ہوگی اس پہ کچھ لوگ ہوں گے والراف رجالن ان اصحاب العراف کا بیان صورت العراف میں ہے اور صورت کو مسمہ کیا آراف پر اس کو تسمیت بیس مل الجس کہتے ہیں تیسرا امتیاز صورت ممتاز ہے موسا علیہ السلام اور اس کی قوم کے تفصیلی واقعے کے بیان پر چوتھا امتیاز صورت ممتاز ہے بارہ قوموں کی ہلاکت کے بیان پر معن بارہ قوم اقوام محلہ کا سابقہ ذکر ہو رہی ہے پانچواں امتیاز صورت ممتاز ہے اصحاب صبط کے تفصیلی واقعے کے بیان پر اصحاب صبد کا واقعہ سور بقرہ میں بھی ذکر ہوا جتنی تفصیل یہاں ہے ایسے وہاں نہیں ساتواں امتیاز صورت ممتاز ہے دنیا پرس ملا کی مثال کے بیان پر فمسلح کمسل کلب آٹھواں امتیاز صورت ممتاز ہے لباس کی علتوں کے بیان پر لباس کی علت آیت نمبر چھبیس میں ذکر ہو رہی ہے یواری سواتی وریشا ولباس و لباس کا خیر نواں امتیاز صورت ممتاز ہے تین فرقوں کے انجام کے بیان پر ایک اللہ کے حکم کو توڑنے والے دوسرے منع کرنے والے رد منکر کا رد کرنے والے اور تیسرا خود تو گناہ نہیں کرتے تھے گناہ والوں کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے آیت نمبر 165 میں ان کا انجام ذکر ہو رہا ہے دسواں امتیاز صورت ممتاز ہے موسا علیہ السلام کی بے ہوشی کے بیان پر کوہی طور پہ گئے تو وہاں بے ہوش ہو گئے تھے فسائ کا موسہ سورت کا مقصد اور دعویٰ تین مسائل کا بیان ایک تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا اتباع معنزلہ کی ترغیب جو اللہ نے نازل فرمایا اس کی تابیداری کرو اور تیسرا مسئلہ صورت میں توحید کا بیان اور شرک کی تردید ان تینوں مسائل کے ماخذات ہیں تسلی کا ماخذ دو نمبر آئے فلاح کن فی صدری کا ہرا جمن ہو ترغیب اللہ اتباع ما ضلہ کا ماخذ تین نمبر آیت اتبعو ما انزل معاونزل من کم اور توحید کے بیان اور شرک کی تردید کا بیان اس کا ماخذ انتیس نمبر آیت ہے قل امارا ربی بال ان تینوں پر تینوں مسائل پر واقعات ذکر ہو رہے ہیں صورت میں بطریق لف نشر غیر مرتب ایک لطف نشر مرتب ہے اجمال جس ترتیب سے ہو تفصیل اسی ترتیب سے کی جائے تو اسے لطف نشر مرتب کہتے ہیں اور ایک لف نشر غیر مرتب اجمال جس ترتیب سے ہو تفصیل بالعکس ہو اس ترتیب کا لحاظ تفصیل میں نہ رکھا جائے اسے لف نشر غیر مرتب کہتے ہیں اجمال میں تسلی سب سے پہلے مسئلہ تھا لا کن فی صدر کا ہارہ ہو تو تفصیل میں سب سے آخر میں اس کا پر واقعہ موس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے صورت کے آخر میں موس علیہ السلام کا واقعہ تسلی کے لیے ہے دوسرا مسئلہ اجمال میں اتبی ما انزل الکم من ربکم ترغیب الا اتباع ما انزلہ ہے اس پر واقعہ ابلیس کا صورت کے اول میں بیان ہو رہا ہے کہ اس نے معنزلہ کی اتبانی کی تو لانتی مرجوم رجیم ہو گیا اور تیسرا مسئلہ توحید کا بیان اور شر کی تردید اس پر واقعات صورت کے درمیان میں آیت نمبر انسٹھ سے ہے لقدر سلان اللہ قومی فقالیہ قومی ابوالح ویلا عدنہ خامحودن فقالیہ قومی ابوود اللہ ہمال قمِ نیل غئی روح ویلا سمودہ خام صالح فقالیہ قومی ابواللہ ہمال قمِن نیلاً غی روح ویلا مدیانہ خاہم شعیب فقالیہ قومی ابوود اللہ ہمال قمِ نیلاً غیر روح تو یہ واقعات بطریق لہل نشر غیر مرتب ہیں علف لام میم صاد حروف مقطعات ہے اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معانی کو اللہ کو علم ہے بعض علماء کہتے ہیں یہ تسلی ہے نبی علیہ السلام کو ابجد کے قائدے کے مطابق افجد کا علم حروف کی عدد اور قیمت بتاتا ہے تو علم اب میں الف کی قیمت ایک ہے اور لام کی قیمت تیس ہے اور میم کی قیمت نبے ہے چالیس ہے اور سواد کی قیمت نبے ہے تو ایک تیس چالیس اور نبے یہ ایک سو ایک سٹھ ہوا تسلی ہے آج اگر یہ مسئلہ کوئی نہیں مان رہا اور آپ کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا ایک سو اکسٹھ سال بعد ساری دنیا پر آپ کا پرچم لہرائے گا ہارون اور رشید کی بادشاہی تھی اور ساری دنیا کا قانون اللہ کا قانون اور شریعت محمدی تھا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القزاد تھے اور کتاب الاموال اور کتاب الخراج انہوں نے قانون لکھا تھا فقہ حنفی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دنیا پر قانون کے طور پر نافذ ہو چکی فقہ ہے لیکن یہ زنی بات ہے یقینی علم اللہ کو معلوم ہے بعض نے کہا جیسے خطیب صاحب لکھتے ہیں الفلا میم سعد سے مراد ان اللّہ عالم وفصل میں اللہ جانتا ہوں اور تفصیل کرتا ہوں یا نل اللہ المصور یا نل اللہ عناصر یا نل اللہ الصادق و آلوسی نے عجیب بات لکھی ہے کیا حروف حلقیہ میں سے ہے لام وسطیہ میں سے ہے اور میم شفویہ میں سے ہے انسان کی ابتداء اور وسط اور انتہا والی حالت کی طرف اشارہ ہے اور ساتھ میں ان ساری حالات کی تفصیل کی طرف اشارہ ہے کیوں انسان تیری ابتدا تیرا وسط اور تیری انتہا اس کی تفصیلات قرآن نے بیان کی ہیں ترغیب الاقرآن کتاب ضلع الیک کا فلاح کن فی صدری کا ہو یہ عظیم الشان کتاب نازل فرمائی ہے ہم نے آپ کی طرف تو نہ ہو جائے آپ کے سینے میں تنگی اس کتاب کے بیان کی وجہ سے آپ اس کتاب کے بیان کی وجہ سے دل کو تنگ نہ کریں تسلّوں ذرا بھی اس لیے کہ ڈرائے جائیں یہ لوگ اس کے ذریعے و ذکرا اور نصیحت ہے ڈرائے آپ لوگوں کو اس کے ذریعے اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے ترغیب الاقرآن اتباع معاون ضلع کی ترغیب اتبی معاون ضلع علیہ مربِ كم تابداری کرو اس کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے معاون کیا ہے امام نصفی حنفی تفسیر مدارک بلکھتے اتبی معاون ضلع اے القرآن و ما معلع دو قسم کی ہیں ایک وہی جلی ہے قرآن دوسری وہی خفی ہے سنت ولابی مندونی ہی اولیا اولیا من شیاطین من شیاطین النسی و الجنفیہ مرکن بھی عبادت النصا اسلامی تفسیر خاضن دوسری جل صفحہ 181 اور خطیب شربینی سراج المنیر میں دوسری جل صفحہ 178 پہ لکھتے اولیاء من شیاطین الصول و الجنّی بعبادت مرو کمبِ عبادت الاسنامی و طباء الوائی مت کرو اللہ کے سوا دوسرے مددگاروں کی شیاطین کی جن اور انس میں سے کلی لماں تزک بہت تھوڑے تم نصیحت قبول کرتے ہو و کم ان قریت نہلک نہ تخویف دنیاوی ہے یہ اور کتنے زیادہ گاؤں والوں میں سے ہلاک کیے تھے ہم نے کتنے زیادہ گاؤں ہلاک کیے تھے ہم نے وہ فجا احا باسنا بیاتن تو آئی تھی ان کے پاس ہمارے عذاب بیاتن رات کے وقت وہم نائمون او ہم قائل یا دن کے وقت وہ تھے آرام کرنے والے آرام کے وقت عذاب بہت تکلیف دہ ہوتا ہے وقت و استراحت خطیب صاحب لکھتے ہیں شیربینی سراج المنیر یہ دونوں اوقات آرام اور استراحت کے تھے تو آرام کے وقت اللہ نے ان پہ عذاب کو مسلط کر دیا فجا احابا سنا بیاتن اہم قائلون تو آ ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت یا یہ تھے دن کے وقت خیلولہ کرنے والے یا قائلون بشر کی۔ بات کرنے والے شرک کی شرکیہ نعرے لگانے والے تھے اللہ کا زابدہ نازل ہو گیا ان پر یہ تخیفیں دنیاوی تھی فما کا نا داوا ضیاء اہم تو نہیں تھی بات ان کی جب آ گیا ان کے پاس ہمارا عذاب اللہ عن مگر یہ ایک بات تھی قالو کہ انہوں نے کہا انا کنہ ظالمین یقیناََ ہم ہیں ظالم فلاں الندین اور سل اس بات قیامت خامخواہ ہم پوچھ لیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجے گئے تھے امبیاء والنسلمرسلین اور خام خام پوچھ لیں گے انبیاء اس کرام سے بھیجے ہو سے ان سے بھی پوچھیں گے فلاں قصن علی ہم بلن تو خواہ بیان کر دیں گے ہم ان پر اپنے علم کے ساتھ اور نہیں ہیں ہم غیر موجود غائبین وَالْوَزْنُ یوم دین الحقور طول اس دن ہوگا پورا فمن ثقولت موازین ہو تو جو کوئی کے بھاری ہو گیا اس کا توول نیکیوں کا فولہ کوم الْمُفْلِحُونَ تو یہ لوگ یہی ہیں کامیاب ومن خفت موازین ہو وہ کوئی کے ہو گئے اس کے اعمال کا تول موازین جمع بعت بار موضونات فولائی کلدینہ خصیرو انفصعم تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاوان میں ڈالا ہے اپنے آپ کو بھی, ما کانو بھی آیا تھی آیاتینا یزرمون اس وجہ سے کہ تھے یہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرنے والے ولاقد مک کرنا کم امتنان کا ذکر ہے انسان پر نعمت اور یقیناً قدرت دی ہے ہم نے تم کو زمین میں اور ٹھہرایا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین میں معائشہ اسباب گزران کے کلی لما تشکرون تو تھوڑے تم شکر ادا کرتے ہو اللہ کی نعمتوں کا ولقت خلق ناکم سم مَ ثور ناکم کا اب یہ اتباعِ معنزلہ کی ترغیب کے لیے واقع آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر ہو رہا ہے اور یقیناً ہم نے ش... پیدا کیا تم کو پھر شکلیں دی تم کو پھر کہا ہم نے ملائکہ سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی طرف تو سجدہ کر دیا سب ملائکہ نے مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا لم من الساجدین نہیں ہوا م... یہ سجدہ کرنے والوں میں سے قالا تو اللہ نے فرمایا مامنا کا كس نے منع كر دیا تمہیں انتشد از امر تو كا سجدہ کرنے سے اللہ تشدد لام زائدہ ہے اس میں كس چیز نے منع كیا تمہیں سجدہ کرنے سے جب میں نے تمہیں حكم کیا خالا تو اس نے كہانا خیر و من ہوں میں بہتر ہوں اس آدم سے كیوں كہ خلق تنی مناری ہوں من تو تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے اور پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے تو اول من قاس ابلیس فی مقابلت النس اول قیاس نس کے مقابلے میں کرنے والا ابلیس تھا اس نے سے فاسد کیا کہ میں آگ سے اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے تو آگ مٹی سے بہتر ہے یہ کماقل تھا مٹی ہر اعتبار سے بہتر ہے مخلوق میں بہتری عجس کی بنا پر ہے اور عاجزی مٹی میں ہے آگ میں تو علو اور تکبر ہے اور تکبر مخلوق میں بد صفت ہے ہاں خیریت کے اعتبار سے بھی آگ میں دانا ڈالو تو جلا دیتی ہے مٹی میں دانا ڈالو تو اسے اگا دیتی ہے کون بہتر ہوا منفات کے اعتبار سے بھی مٹی آگ سے بہتر ہے طاقت کے اعتبار سے بھی کیچڑ پہ آگ نہیں جلتا جلتی اور آگ پہ اگر مٹی ڈال دو تو آگ بجھ جاتی ہے تو طاقت مٹی کی زیادہ ہے مٹی کو آگ نہیں جلا سکتی لیکن آگ کو مٹی ختم کر سکتی ہے تو ہر اعتبار سے مٹی بہتر ہے قال فاہبت منہا اللہ نے فرمایا جاؤ اتر جاؤ اس جنت سے فمایا کون الکانت تکبر فی تو نہیں ہے مناسب تمہارے لیے کہ تو تکبر کرے اس جنت میں فخرج ان من منصارین جاؤ نکل جاؤ یقیناً تو ہوگا منساغرین ذلیل میں سے تو ذلیل رہے گا اعلیٰ ننظر نیلا یوم اب تو کہا سبلیس نے اللہ مہلت دے دیجئے مجھے اس وقت تک کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے یوم یبعثون قال قالِن من المنظرین تو اللہ نے فرمایا یقیناً تو مہلت دیے گئےوں میں سے ہے خالہ فبی ماں لا تنی لاخودن لحم سرا تقل مستقیم تو کہا اس نے بصب اس کے کہ مجھے پریشان کر دیا تو نے غور رج الادا فصد عائش ہو شوقانی فت میں مانا کر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے پریشان کر دیا لاقود ان لحم سرا تقل مستقیم بیٹھوں گا میں ان کو تیری سیدھی راہ میں اسلام کی راہ قرآن کی راہ میں بیٹھوں گا ثم ملاتی بینیائی دیم پھراؤں گا ان کو ان کے سامنے سے دنیا میں سامنے سے وہ من خلفہم اور ان کے پیچھے سے آخرت میں پیچھے سے آئے گا آخرت کے بارے میں شک ڈالے گا وان ايمان عم اور ان كے طرف سے نیکیوں کی طرف سے وان شمائيليم اور ان کے بائيں طرف سے نبديوں کی طرف سے ولا تجدد و شاکرین نہیں پائے گا تو اکثر ان میں سے موحدین شاکين نہ مومنيں نہ اور شاکرین کا مومنيں نہیں کا ایمان کے دعوے دار تو زیادہ ہوں گے لیکن ایماندار شاکرین شکر گزار کم ہوں گے یہ وصو سے اس پہ کتاب لکھی ہے ابن جوزی نے طلبی الابلیس طلبیس ابلیس مستقل کتاب لکھی ہے کبھی آگے سے آ کے تمہیں قرآن سے منع کرے گا کبھی پیچھے سے آ کے اشارے کر دے گا اور منع کرے گا کبھی نیکیوں کی طرف سے آ کے دیکھو یہ نیکی کرو یہ کرو یہ اچھا کام ہے درس کی کیا ضرورت ہے کبھی بدیوں کی طرف سے گناہوں برائیوں کی طرف سے آئے گا اس میں تمہیں مبتلا کرے گا اور قرآن سے ہٹائے گا ولا تجد و اکثر وم شاکرین پختن دے پسم ولاڈے دے قال اخرج منہا مضمون محمد حورا اللہ نے فرمایا نکل جاؤ اس جنت سے مذمت کیے گئے متحوراً دتکارے گئے لم ان طب کا خام جس نے تمہاری تابیداری کی من میرے ان بندوں میں سے لام لا انا لام قسمیہ ہے تو خام خواب بھر دوں گا جہنم تم سب میں سم سب سے اجمائین وَيَا آدَمُ اسکنت وضوج کل جنّ اور آدم رہ تری تیری بیوی جنت میں فَقُلَا مِنْ سشے تم اور کھائیے جہاں سے بھی تمہاری مرضی ہو یا جس وقت بھی تمہاری مرضی ہو وَلَا تقربہ ہاد شجرا ہاں نزدیک بچ جاؤ اس درخت کے فتح ان انتقبا فتح کون فاتفری ہے پر اگر تم اس کے قریب گئے تو ہو جاؤ گے تم من الظالمین اپنے لیے کمی کرنے والوں میں سے ظلم بمانے کمی سورہ کاف آیت نمبر بتیس تینتیس سورہ فاطر آیت نمبر تینتیس اور سورہ بقر ایک سو چوبیس میں ہم نے اس کی تفصیل کی تھی فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا دیا لہما ماوریانہ من سواتی تو وسوسہ ڈال دیا ان دونوں کو شیطان نے لیوب دیا میں لام للا ہے انجام یہ ہوا کہ ظاہر ہو گئی لہما لام تخصیص کے لیے لہما اے لالی کہ ظاہر ہو گئی خاص ان دونوں کو کسی اور کو نہیں ما وہ وریان ہما جو چھپی تھی ان سے من سواتی ہما ان کی عورتوں میں سے ان کے وہ چھپے بدن ایک دوسرے کو ظاہر ہو گئے وہ کالا اور کہا ما نہا اس نے کہا شیطان انجام یہ ہو گیا یا تو یہ کہ جنتی نوری لباس اتر گیا تو اب یہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل ہو گئے وقالا اور فرمایا اور کہا اِس شیطان نے ماناہا ہا کما ربو کمان ہادشرا منع نہیں کیا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اللہ تکونا ملک نے مگر اس لیے کہ ہو جاؤ گے تم دو فرشتے تو اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے اوتکنہ من الخال یا ہو جاؤ گے تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے جنت میں و قاسم ہوما اور قصمیں کھائیں ان دونوں کے سامنے ان نیلا کمالمینن نا سے ان یقیناً میں تم دونوں کے لیے خواہ مخواہ خیر خواہاںوں میں سے ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں فد اللہ ہما بے غرور اے فن ذل ہما مدارک نے کہا یا غر ہما بے غرور نے کا تو نیچے اتار دیا ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ درخت کا درخت کے پھل کو کھانے کے لیے دھوکہ دے دیا فلم ذاکہ جب چکھ لیا ان دونوں نے اشاء اس درخت کو یعنی اس کے پھل کو تو بدت لہما سواتما ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کی عورتیں لہما ہے لالغیرماں اور بیوی شوہر تھے ایک دوسرے کے بدن کو دیکھنا جائز ہے یہ نہیں کہ بالکل بے کپڑے اور ننگے ہو گئے تھے نہیں سورت وہاں ذرا دیکھیں آیت نمبر ایک سو اٹھارہ اللہ نے فرمایا تھا اللہ تجوا فی ہا انََََََََََََ اللہ تجوا فی ولا ولہ جنت میں تمہارے لیے یہ نعمت ہوگی کہ تو بھوک نہیں لگے گی آپ کو اس جنت میں اور نہ آپ ننگے ہوں گے اس جنت میں تو بدت لہما ظاہر ہو گئی ان دونوں کو نہ ان کے علاوہ کسی اور کو سوات ان کے بدن و تفیقہ یکسیفانی عالیہ امامیوں ورقل شروع ہو گئی کہ لگاتے تھے اپنے بدنوں پر جنت کے پتے یہ اپنے ساتھ جنت کی نشانیاں لانے کے لیے جیسے کوئی پہاڑوں جنگلات میں جائے تو وہاں سے درختوں کی شاخیں لے کے اپنی گاڑی کے اوپر لگا کے واپس آتے ہیں باغ میں جائے تو پھول لے کے آتے تفقہ یا تو یہ کمال حیا کی وجہ سے تھا بعض جگہ ایسی ہوتی ہے انسان کے بدن میں کہ فطرتاً انسان اس کو دیکھنا نہیں چاہتا جیسے قمیص اٹھا لی جائے تو اس پہ پتے لگا رہے تھے ونا دا ہما ربو ہما علمن حکمان تل کم شرا آواز کی ان دونوں کو ان کے رب نے آیا میں نے منع نہیں کیا تھا تم کو تمہارے اس درخت سے اور کہا تھا میں نے تم دونوں کو کہ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے ظاہر تو کہا ان دونوں نے ہمارے رب ظلم نان ہم نے کمی کی اپنے آپ کے لیے و لم تک لنا وطر ہمنا اگر تو نے ہمیں بخشش نہ کی اور رحم نہ کیا ہمارے اوپر تو خواہ ہو جائیں گے ہم تاوانیوں میں سے خسارے والوں میں سے قال بھی تو باد لباد فرمایا اللہ نے جاؤ اتر جاؤ اس جنت سے بعض باز تمہارے بعضوں کے لیے دشمن ہوں گے بعض بعض کے لیے نہیں انسان جنات کے اور جنات انسان کے دشمن ہوں گے یا بعض لے بعض آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے انسان وعلکم فلار دی مستقر اور تمہارے لیے زمین میں تھوڑا سا رہنا ہوگا وہ متعاون الٰہین اور سچکنا ایک وقت تک کالا تو فرمایا فی ہا تحیہ اللہ نے فرمایا اس دنیا میں تم زندگی گزارو گے اس زمین میں تم مروگے ومن ہا تو خرج اور اسی زمین سے تم اٹھائے جاؤ گے زمین میں تم زندگی گزارو گے اس زمین میں ہی تم مرو گے اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن اب یہاں سے چار تنبیحات ابن آدم کے لیے پہلی تمبی یا بنی آدمہ اے اولاد آدم قد انزلنا اے انزلنا بمان خلقنا لیکن سیغہ انزلنا تعظیم کے لیے کیونکہ یہ سيگا قرآن کے نزول کے ليے استعمال ہوتا ہے تو لباس کے ليے بھی اللہ نے تعظيماً اس کو استعمال کر دیا پیدا کیا ہے ہم نے تمہارے ليے لباس جامع جامع کا ایک فائدہ یواری آاری جو چھپاتا ہے تمہارے بدنوں کو عورتوں کو یواری یہ پہلا فائدہ لباس کا دوسرا فائدہ وری شاہ زینت ہے ریش داڑی کو بھی کہتے ہیں مرد کی زینت اسی پہ ہے وہ لباس اور یہ تیسرا فائدہ اور لباس تقوا والا لباس التقوہ کسے کہتے ہیں اللہی التقاب حاف الحرب وہ لباس جس کو جس کو جنگ میں پہنا جاتا ہے جنگ جنگی لباس جو ہوتا ہے لباس التقوہ خود کو بچانے کا جامع یا لباس التقوی سے مراد بعض علماء تفسیر لکھتے لباس الایمان ہے بعض لکھتے لباس الحیا ہے ایمان کا جامع تقوی زینت ہے باطن کی حیا کا جامع یہ جی زینت ہے باطن کی ظال کا خیر یہ جامع تقوی والا بہتر ہے شرعی لباس کے لیے دو صفات ہونی چاہیے تین دو صفات ایک صفت یہ ہے کہ یہ شرعی لباس تمہارے بدن کے رنگ کو بھی چھپانے والا ہوگا اور تمہارے بدن کے حجم کو بھی چھپانے والا ہوگا یعنی کپڑا اتنا موٹا ہو کہ بدن کا رنگ ظاہر نہ ہو اس میں سے نہ نمایاں ہو اور اس کا حجم بھی نہ ظاہر ہو اتنا تنگ نہ ہو کہ اس کے بدن کا اندام اس سے اس کا حجم نظر آ رہا ہو اس لیے پتلون لباس سے تقوا و شرعی لباس نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ ریشن زینت اپنی تہذیب میں ہوا کرتی ہے اس لباس میں کفار کی مشابہت نہ ہو تو یہ شرعی لباس ہے دہ لباس التقوی ہے حدیث میں آتا ہے رب قاسیتن فل دنیا آریتن فلاخر ربہ قاسیاتن بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو دنیا میں لباس پہننے والی ہوں گی آخرت میں نگی ہوں گی یا ان کا لباس ایسا لباس ہوگا کہ وہ لباس ان کے بدنوں کو چھپانے والا نہیں ہوگا یا پتلا ہوگا یا تنگ ہوگا باریک من آیات اللہ اللہ کے احکام میں سے ہے لال یزک کرزک کرخواہ خواہ کے لوگ نصیحت حاصل کر لے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لباس الطق صلاح الحرب اور ابن عباس فرماتے لباس عفت ہے یہ دوسری تمبی ہے اولاد شیتانو فتنا میں نہ ڈال دے تم کو شیطان کم آخر جبوئے من الجنہ جس طرح کے نکالا تھا تمہارے والدین کو جنت سے ابو کم اس شیتان نے تمہارے باپ اور ماں کو جنت سے نکالا تھا دھوکہ دے کے تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے ین ذیغ انہما لباس ہما تو تار دیا ان سے ان کا لباس جنتی لیوری ہما ثوات انجام یہ ہوا کہ دیکھ لی ان دونوں نے اپنی ایک دوسرے کی عورتوں کو بدنوں کو ان نہ ہو یرا کم ہوا و قبیل ہو منحص ال یقیناً یہ شیطان دیکھتا ہے تمہیں یہ اور اس کا قبیلہ اس طرف سے کہ تم نہیں دیکھتے اس کو ان شاطین کو سنو نے مصری کا قول تفسیر مظہری قرطبی اور مدارک اور حداد نے ذکر کیا این کان من یرا کا منحص الرا ہو فستا من منحص لا ہو اگر یہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے اس طرف سے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو تم امداد حاصل کرو ذات کی جو شیطان کو دیکھتا ہے اس طرف سے کہ شیطان اسے نہیں دیکھ سکتا وہ اللہ ہے اللہ کو شیطان نظر آ رہا ہے شیطان کو اللہ نظر نہیں آ رہا اسی لیے تم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو بے شک یہ شیطان دیکھتا ہے تمہیں یہ شیطان اور اس کا قبیلہ اس طرف سے کہ تم نہیں دیکھتے ان کو تسلی ان نا جالن شیطینہ اولیاء اللہ ددین علائی مین ہم نے ٹھہرایا ہے شیطانوں کو دوست ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے وہ ادا فلوفا حشتاً جب کر لیں یہ کام بے حیائی کا تو پھر کہتے ہیں فاحشاً ہوا طواف ہم بالبت اوریاناً و ہم مدارک نے لکھا بے حیائی کا کام بیت اللہ سے اوریاناً ننگے ہو کے طواف کرنا اور ان کا شرک جب یہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وجدنا جدنا علیہ بانا ہم نے پایا ہے اس پر اپنے آبا کو اور اللہ نے حکم کیا ہے ہمیں اس پر قل تو کہہ دی یہ بے شک اللہ حکم نہیں کرتا بے حیائی کا آیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے کلر عرب بھی دوسرا جواب ہے یہ کہ کہہ دیجئے میرے رب نے حکم کیا ہے انصاف کا انصاف تو ہے واقی مجوہ اور کھڑے کر دو اپنے چہروں کوئندہ کلّی مسجد ہر مسجد کے پاس اور پکارو اللہ کو بال الا اللہ ابن کثیر نے مانا کیا تفسیر کبیر نے بھی مانع کی اور تسمیہ وجہ تسمیہ قسط توحید کو قسط کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ شہادت مشتمل ہے امرین پر ایک معرفتِ الٰی اور دوسری معرفتِ حقِ الٰہی اللہ کی معرفت یہ بھی انصاف ہے بندہ جس کا ہے اس کو جانے اللہ کے حق کی معرفتِ عبادت یہ بھی انصاف ہے ودرو ہو واقیم وجوہا کمندہ کلی اور کھڑے کر دو اپنے میں چہروں کو ہر ایک مسجد کے پاس یعنی مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور پکار اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو تم اللہ کے لیے اپنی پکار کو دین دین یہاں پکار کے معنی میں کما بدا کم جس طرح کے پیدا فرمایا ہے اللہ نے تم کو پھر واپس کر دیے جاؤ گے تم فریقاً ہداِ گروہ ہدایت پہ ہے وہ فریقاََ حق علم و اور دوسرا گروہ کہ لگا ہے اس پہ حکم گمراہی کا انہ تخذی یقیناً انہوں نے پکڑا ہے شیطانوں کو دوست من دون اللہ, اللہ کے سوا و صبون محتدون اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً یہ سیدھی راہ پانے والے ہیں اب تیسری تمبی یا بنی آدم خزو زین تمندہ کلی مسجد اے اولاد آدم علیہ السلام کی پکڑ لو تم اپنی زینت کو ہر ایک مسجد کے پاس وکلو و اور کھاؤ اور پیو ولا شریف اور شرک نہ کرو قطادہ معنی کرتے ہیں لا تشرکو و لا يحب حب یقینا اللہ محبت نہیں کرتا شرک کرنے والوں کے ساتھ ات من حرم زینت اللّہ کہہ کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو اللہ تھی وہ اخرج لعبادی خلق لعبادی عبادی جو زینت اللہ نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے من الرزق و من الرزق اور کس نے حرام کیا ہے وہ پاکیزہ کو من الرزق رزق میں سے قول کہہ دیجیے ہے اللین یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں دنیا کی زندگی میں خالث یوم القیامتی خاص ہو گئے ان کے لیے قیامت کے دن مانا یہ کل ہی علی نامن فلحیات دنیا ولیل کافی نا دنیا میں تو یہ مومن و کافروں سب کے لیے لیکن وہ یقون و خالصً لمومن یوم القیامہ یہ قیامت کے دن خالص مومنوں کے لیے ہوں گے یہ نعمت قدالِ کنفصل الیاتِل قومی عالمون اسی طرح ہم واضح کرتے ہیں دلائل اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں قلع حرم رب الفواہشہ یہ تحریمات اللہ کا بیان ہے اس آیت میں اور اس آیت میں انسان کے استقمال کے لیے چار صفات بیان ہو رہی ہیں کہہ دیجیے بے شک حرام کیا ہے میرے رب نے الفواہشہ بی حیائی کو ماں ظاہر منہا وما بطن وہ جو ظاہر ہو اس بے حیائی سے اور وہ جو چھپی ہوئی ہو ولسما اور اللہ نے حرام کیا ہے گناہ کو ولبغیہ اور زیادتی کو بھی الحق نامناسب وان تو شریکو اور اللہ نے حرام کیا ہے کہ تم ہی صدار ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ ماورس ما کو لم ينزل بھی سلطانا کے نئی نازل فرمایا اللہ نے اس کی ہی صداری پہ کوئی دلیل والن تقول و ما لا تالم اور اللہ نے حرام کیا ہے اس بات کو کہ کہو تم اللہ پر وہ کچھ جس کو تم نہیں جانتے تقول و علّہ ہمالا تعالم جو تم نہیں جانتے اور اس کا او وہ کہو اللہ پر دیکھیں انسان کے استقمال کے لیے چار صفات ضروری ہیں ایک عفت دوسرا حلم تیسرا شجاعت اور چوتھا علم عفت حلم شجات اور علم تو عفت کے بارے میں فرمایا ان حرم حرما ربی الفواہ شما ظہر وما بطن بے حیق کو اللہ نے حرام کیا ہے انسان عفیف کامل ہوتا ہے دوسرا حلم والاسم و بغیر الحق جو برد بار ہو برداشت ہو اس میں بچانے کی طاقت ہو اپنے آپ کو بچانے کی طاقت ہو گناہ سے زیادتی سے ظلم سے برداشت کرنے والا ہو لم تیسرا شجاعت وان تو شرک و بلّہ مالم یونزل بھی سلطانا کے ساتھ اس کی طرف اشارہ مشرک بہت بزدل ہوتا ہے یہ قبروں کو پوچھتے ہیں مردوں سے ڈرتے ہیں موحد بہادر ہوتا ہے اور چوتھی صفت علم ہے تقولو اللّہ مالا تعلمون جہالت سے اللہ نے منع کیا خلاف فطرت چار باتیں ہیں انسان کو ذلیل کرنے والی ایک بے حیائی ہے دوسرا اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق میں زیادتی اور ظلم ہے حق تلفی ہے اور تیسرا بزدلی ہے اور چوتھا جہالت انسان کو انسانیت کے مرتبے سے گرا دیتی ہے تو انسان کے استقمال پر بہت لوگوں نے کتابیں کی تحصیل و سعادہ فارابی کی کتاب اخلاق جلالی جلال الدین دوانی کی کتاب ہے تہذیب الاخلاق مفتاح السعادہ تاج قبرا کی کتاب احیاء العلوم امام راضی کی کتاب ہے لیکن حضرت شیخ نے سائےت میں جو کمال کیا ہمارے اساتذہ نے وہ بہت بڑا کمال ہے تہذیب الاخلاق ابن مصفقوع کی کتاب ہے اب تسلی ولی کلن امتن اجل ہر ایک گروہ کے لیے ایک نیٹا مقرر وقت مقرر ہے فیدا جا اجل جب آ جائے ان کا وقت مقررہ تو لا تاخیروں نہ ولا ہوں نہ پیچھے ہوگا ایک گھڑی اور نہ آگے ہوگا منصور عباسی حج کے لیے آیا تو طواف تو کے لیے مطاف کو بند کر دیا فوجیوں نے حصار بنا دیا منصور طواف کر رہا ہے ایک نوجوان آیا اور اس نے اس اشار کو توڑ کے اندر گیا اور منصور کے ساتھ ساتھ طواف کرنے لگا جب حجر اسود کو چومنے کا وقت آتا تھا تو منصور سے آگے بڑھ کے حجر اسود کو چوم کے اس کی طرف دیکھ لیتا تھا کہ ظالم حرم اللہ کے گھر میں بھی تم نے ظلم کو نہیں چھوڑا تو طواف کے بعد منصور نے کہا بھائی گرفتار کرو اس کو یہ کون ہے اس کو گرفتار کیا گیا کو قتل کر دو اس کو وہ بڑا ظالم تھا قتل کر دو تو وزیر کہہ رہا ہے جی معاف کر دے معاف کر دے نہ قتل کر دے نہیں نہ سمجھ ہے پاگل ہے تو یہ نوجوان ہنس رہا ہے تو وزیر کہہ رہا ہے دیکھو نا ہم اس کے قتل کی بات کر رہے ہیں اور یہ ہنس رہا ہے پاگل ہے چھوڑ دیں اس کو منصور نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو تو اس نوجوان نے کہا ہنس تو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے بادشاہ بھی پاگل دیا وزیر بھی پاگل دیا بادشاہ پاگل ہے کہتا ہے تمہیں تمہارے وقت مقررہ سے پہلے ماروں گا قتل کروں گا اللہ کہتا ہے راجا جلم اللہستیر آتم ولائے وزیر پاگل ہے کہتا ہے کہ تمہیں تمہاری موت کے وقت سے پیچھے لے جاؤں گا قتل سے بچاؤں گا موت سے بچاؤں گا اللہ فرماتے لا ولا دونوں پاگل ہو میری موت کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے پھر پوچھا کہ یہ کون ہے یہ کون ہے وہاں ایک مشہور شاعر کھڑا تھا فرض دک اس نے کہا تعریف البتم <سلام> ہوفرم و تعریف یہ وہ شخص ہے کہ زمین بتحا اس کے قدموں کو جانتی ہے زمین حلم حل اور زمین حرم اس کے قدمین کو جانتی ہے یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے زین العابدین یاد پڑی تھی یا بنی آدم اے اولاد یہ چوتھا خطاب ابن آدم کو اے اولاد آدم امایا تھی انکم رسلومن کم یقین علیکم جب آ جائے تمہارے پاس میرے رسول تم میں سے پیغام پہنچانے والے تم میں سے کہ بیان کرتے ہوں تم پر میری آیت فمان تقا وا صلاحہ تو جس کسی نے اپنے آپ کو بچا دیا خلاف سے اور درست کر دیا اپنا عمل تو نہیں ہوگا ڈرن پر آنے والے وقت کا اور نہ یہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت پر اب تخیف والذین لدینہ کس زبو بھی آیا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تغذیب کی ہماری آیتوں کی اور خود کو بڑا جانا اس سے الائی کا صحاب النار یہ لوگ جہنمی ہیں ہمفیہ خالدون یہ ہوں گے اس جہنم میں ہمیشہ فمن اظلم و ممن افطرا اللّہ کدی بن اوک ذبی آیاتی تو کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے جھٹلا دیا جس نے ج... بنا دیا اللہ پہ جھوٹ یا تغذیب کی اللہ کی آیتوں کی یہ زجر ہے ایک ظالم وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ بناتا ہے دوسرا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سچ کو جھوٹ لاتا ہے کس ذبیا نالم نصیب ہوں یہ لوگ پہنچ جائے گا ان کو ان کا حصہ منل کتاب اللہ کے حکم سے کتاب بمانے مکتوب حکم اللہ حتیٰجات ہم رسولنا حتّٰ کہ جب آ جائے گی ان کے پاس میرے فرشتے موت کے رسولنا جمع ہے یہ توفون روحیں لیں گے ان سے قالو تو کہیں گے ان کو اے نما تم کہاں تھے تم پڑے تدعین یا کہاں چلے گئے ماں وہ کن تم دون اندون کہ تم تھے پکارنے والے ان کو اللہ کے سوا قالو تو یہ کہیں گے عنا گم ہو گئے ہم سے و شہید و عالان فسی منہ کافرین اور یہ گواہی کریں گے اپنے آپ پر کہ یقیناً تھے یہ انکار کرنے والے خالا تو اللہ فرمائے گا ادخلو فی امامن جاؤ داخل ہو جاؤ اس گروہ میں قد قدم من قبلکم جو یقیناً گزرے ہیں تم سے پہلے منل جن جنات میں سے اور انسانوں میں سے فناری جہنم میں کلّما دخلت امت ہر بار جب داخل ہو جائے ایک گروہ اس جہنم میں لعنت اختہا تو لعنت بھیجے گا اپنے ہم مسل پر اخت مسل مثل فی الدین الّطی زلت جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا سارا کے بارے میں سارا ردی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرعون کو کہا تھا ہادا اخ ہادھی اختی یہ میری بہن ہے بہن نہیں کہا تھا میری طرح مومنہ معاہدہ ہے وہ حدیث میں جو آتا ہے لم یکب ابراہیم اللہ صلاح کذبات وہاں کذب ببانے طوریا ہے ابراہیم نے ساری زندگی صاف ستھری بات کی تین مقامات پر زومانی کلام کیا ایک انی سقیم کہا تھا ان لوگوں کو جو میلے کے لیے جا رہے تھے دوسرا بل فعلہو ہو کبھی رم بتوں کو توڑ کے بڑے بت کے کندھے پہ کولاڑی رکھ دی اور قوم کو کہا اس نے کیا ہوگا اور تیسرا اپنی بی بی سارہ کے بارے میں فرعون سے کہا تھا یہ میری اخت ہے تو اخت بمانے مثل جیسے یہاں وہ جھوٹ نہیں تھا سچ تھا توریہ تھا حتیفیہ جمی یہاں تک کہ جب جمع ہو جائیں گے اس جہنم میں سب کے سب قالت و تو کہیں گے وہ پیچھے آنے والے ان میں سے نہیں چھوٹے مریدین دین ہم پہلے جانے والوں کو کیونکہ بڑے تو پیر حضرات تو پہلے جائے ہوں گئے ہوں گے وہ دنیا میں بھی آگے آگے چلنے کے حادی تھے جہنم کی طرف بھی آگے آگے چل کے جائیں گے ربنا یہ مریدین اپنے پیروں کے بارے میں چھوٹے بڑوں کے بارے میں شاگرد استاذوں کے بارے میں گمراہوں کے بارے میں کہیں گے ہا اے ہمارے رب یہ لوگ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو دے دے ان کو عذاباً من النار عذاب دو چند جہنم کی آگ سے قالعلی کلن ذیف اللہ تعالم فرمائے گا اللہ ہر ایک کے لیے دو چند عذاب ہے لیکن تم نہیں سمجھتے وقالت العحمل کہیں گے وہ بڑے چھوٹوں کو فماکان لکم علیہ من فضل نہیں ہے تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت فضوق العضاب تو چکھو اللہ کا عذاب اس وجہ سے کہ تم تھے کرنے والے عمل عذاب کا تقسیبونا ان عنها لا تفتح لهم ابواب ولا يدخلون يلجل زجر ہے منکرین قرآن کو اور علت ہے جہنمیوں کی جہنم میں جانے کی بے شک وہ لوگ کذبو بھی آیا جنہیں انہیں جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو بس تکبرو انہا اور خود کو بڑا جانا تھا اس سے میری آیتوں سے خود کو بڑا جانا تھا اپنے آپ کو اس کا محتاج نہیں مانا تھا لاتفت علوم ابو آب اس نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے ایک معنیٰ ہے ان کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے لاطف تحم ابو آب اسماعی اللہ کی رحمت کے دروازے بند یا لاطفت عمل ابو آب اسمائے ان کے عملوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یعنی ان کے عمل مقبول عند اللہ نہیں ہے مردود ہے نا قابل قبول اور نا منظور ہیں تیسرا معنیٰ لاتفت حولی اور واحم ابو نہیں کھولا جائے گا ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازوں کو ان کی روحیں علی میں نہیں جائیں گی سجین میں جائیں گی ولایت خلون الجنت اور یہ داخل نہیں ہوں گے جنت میں حتیٰ علی جل جم الو یہاں تک داخل ہو جائے اونٹ جمل ہوا زوج جنا وابن وبن یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ فی سم خیات کپڑے سینے کی سوئی کی سوراخ میں خیات کپڑے سینے والی کی سوئی کو کہتے ہیں اس سوئی کی سوراخ اتنی تنگ ہوتی ہے کہ اس میں پتلی تار اور دھاگا بھی بہت مشکل سے ڈالا جاتا ہے اون کیسے داخل ہو گیا اسے تعلیق بال کہتے ہیں محال بفت المیم ہے ایک محال ہے محال بھی ضم ممیم محال بمانے خطا ہے تو محال کہو ایک کام جو نہیں ہونے والا جیسے تم کسی کو کہو بھئی یہ کام کر دو کر دو نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں کرتا بہت مجبور کرو تو وہ کہے گا چلو آسمان اگر نیچے آ جائے تو کر لوں گا سورج اگر مغرب سے طلوع ہو جائے تو کر دوں گا اسے تالیخ بالمحال کہتے ہیں ابن عباس کی قیرت ہے لو بل جیم و تشدیدمیم لی جل جمل جمل یہ قرعاتِ شازاں ہے ابن عباس سے یہ قرأۃ منقول ہے جمل اس رسی کو کہتے ہیں جو بہت موٹی ہو عموماً یہ کشتیاں جس رسی کے ساتھ دریا کے کنارے باندھی جاتی ہیں اس رسی کو جس کے ساتھ کشتیاں اور جہاز لنگر انداز کیے جاتے ہیں اس کو جمل کہتے ہیں تو یہ دھاگا اس کپڑے سینے کی سوئی کی سوراخ میں نہیں جا سکتا تو وہ جمل کیسے داخل ہوگا وہ بھی تاریخ بالمحال ہوا حتیٰ کہ داخل ہو جائے اونٹ کپڑے سینے والی سوئی کی سوراخ میں وکد نجز کا اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو لہم من جہنم محادن ان کے لیے ہوگا جہنم سے بچھونا فرش امن فوقیم نہاد تحق و کا ہے جہنم میں بستر اور فرش تو نہیں ہوگا ومن فوقیم غواش اور ان کے اوپر ہوگی چھت آگ کی غواش و کد نجل اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیا انہوں نے نیک لا نکلف کلف اللہ وہ ساحہ تکلیف نہیں دیتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق الائے کا صاب الجنت یہ جنت, جنت ہی ہیں عمفیہ خالدنیاں ہوں گے جنت میں ہمیشہ ون جانا ما فی صدوری ہم غل تجریم ان تحتی اور دور کر دیں گے ہم وہ حسد وغیرہ جو ان جنتیوں کے دلوں میں تھا منغل کسی حسد سے معلوم ہوا دنیا میں جنتیوں کے ایک دوسرے کے بارے میں دل میں کچھ قدورت ہو سکتی ہے جنت میں وہ دور ہو جائے گی ہوں گی ان کے نیچے نہرے اور کہیں گے یہ الحمد اللہ کی صفات خاص اللہ کے لیے الوحیت کی صفات خاص اللہ کے لیے وہ ذاتہ دانہ لہذا جس اللہ نے توفیق دی ہمیں اس مقام کی اور نہیں تھے ہم ہدایت پانے والے اگر اللہ ہدایت نہ دیتا ہمیں لقدجا ات رسول ربی ناب الحق یقیناً آئے تھے ہمارے, رس... ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ ونود ان تلکم الجنت رستموہ اور آواز کی جائے گی ان کو یہ تمہاری جنت وہ ہے کہ تم نے میراث میں لے لی یہ جنت اس وجہ سے کہ تھے تم عمل کرنے والے ونا دا صابل جنت یا آواز دیں گے جنتی جہنمیوں کو ان قد نا ما وادنہ ماواد نب نا ہم نے پا لیا وہ جو کہ وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ ہمارے رب نے حق فہل وجد تم ما واد ربو تم حق تو آیا تم نے پا لیا وہ جو وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے حق قالو نام تو یہ جہنم ہی کہیں گے ہاں ہمیں بھی وہ وعدہ نظر آ گیا فاض نموازن بین تو اعلان کر دے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اللہ اللہ علی الظالمین ان کے اللہ کی لانت و ظالموں پر ظالم کون ہیں اللہ دین سبیل اللہ وی اب وہ لوگ ہے جو بند ہوتے ہیں یا بن کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے متعدی اور لازمی دونوں معنی ہیں صد کے ویفگناہ وجہ اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کگلے چا بیت بےت خالص شبہ طی دلائلی ہی وہ ہم بلاخیرت کافرون اور یہ ہیں آخرت پر انکار کرنے والے وبئی نہما اور ان کے درمیان پردہ ہوگا جنتی اور جہنمیوں کے درمیان پردہ ہوگا والل آرافِجالن اور آراف پر دیوار پر مرد بیٹھے ہوں گے کچھ یارفو نلم بھی سیما گے ہر گے ہرے کون کی نشانیوں سے آراف یہ کون ہوں گے کرتبی نے تقریبا بارہ اقول ذکر کیے ہیں ایک قول یہ ہے وہ مومن اس طوت حسنات و سیات ہو فلا کا العراف جن کی نیکیاں اور بدیاں برائیاں گناہ برابر ہو جائیں تو یہ اصحاب العراف ہے دوسرا قول مجاہد سے نقل کیا ہم قومن صالحنا اولاماً و فقہاً یہ نیک لوگ ہے جنت میں جانے سے پہلے آراف پہ بیٹھے ہوں گے علماء اور الصلاحہ ہے دیکھیں گے سارا تماشا بیٹھ کے دوسروں کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی تیسرا ہم یہ شہداء ہے چوتھا ہم فضلاء المومنینا و شہدا یہ اچھے مومن ہیں پانچواں ہم شہدا الوسعت اللابا یہ وہ شہید ہوں گے جو جہاد کے لیے ماں باپ کی اجازت کے بغیر گئے تھے والدین کے نافرمان فرمان شہید چھٹا ہم الملائک عراف ملائک کہوں ہوں گے ساتواں ابنا المشرقی نسار کافر اور مشرقوں کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے مر گئے تھے اسی طرح دوسرے اقوال بھی ذکر کرتے وارہ پھر جالن اور دیوار پہ کچھ لوگ ہوں گے یا جو پہچانیں گے ہر ایک کون کی نشانیوں سے تو آواز کریں گے جنتیوں ہو کو سلام علیکم سلام ہو تم پر یعنی مبارک ہو تمہیں ابھی یہ داخل نہیں ہوئے جنت میں لیکن یہ تما کرتے ہیں وہ امیت معاون جنت کی تمادار ہیں وحیدا شریفت اب جب پھیر دی جائے ان کی نظریں سرفت خود نہیں پھیریں گے جہنم کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کریں گے پھیری جائیں گی ان کی آنکھیں جب پھیر دی جائے ان کی آنکھیں تلقا صابن ناری جہنمیوں کی طرف قالو تو یہ کہیں گے رب بنالا تجالنا مال قومِ ظالمی نے ہمارے رب مٹھے رہا ہمیں قام ظالم قوم کے ساتھ ونا دا صاب الارا آواز کریں گے آراف والے کچھ لوگوں کو جن کو پہچانیں گے ان کی نشانیوں کے ساتھ قالو تو کہیں گے معنان کم جم ہو کم کوئی فائدہ نہیں دیا تم کو تمہارے مال جمع کرنے نے جم ہو کم تمہاری اس جمع پوندی نے یا جماعت نے تم جماعت تھی تمہاری وما اور فائدہ نہیں دیا تم کو اس نے کن تم کے تھے تم اس تکبر کرنے والے آہا اولا اللہ دین اقسم تم آئے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے لا نعلم اللہ رحمۃََََََََََََََََََََ کہ نہیں دے گا ان کو اللہ رحمت نہیں پہنچے گا ان کو اللہ رحمت کے ساتھ نہیں اللہ ان کے لیے رحمت کا فیصلہ نہیں کرے گا تم ان کے بارے میں کا کرتے تھے ان کو تو کہہ دی دیا گیا اوخل الجنت آ داخل ہو جاؤ جنت میں لاخو فنالِ کم نہ نا ہوگا ڈر تم پر آنے والے وقت کا اور نہ تم غمگین ہوگے گزرے ہوئے وقت پر آواز دیں گے جہنمی جنتیوں کو نہ فی دو من الماء کہ تھوڑا ان ڈھیل دے ہمارے اوپر پانی سے تھوڑا پانی کوئی قطرہ قطرہ دو قطرے تو پھینک دے او مما رزقکم اللہ یا اس سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے ایک نوالہ تو پھینکو قاللہ حرما ہم القافرین تو فر جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے حرام کیا ہے یہ جنت کا پانی اور رزق کافروں پر اللہ کافر وہ لوگ اتخذو ہوں جنہوں نے پکڑا تھا اپنا دین اللہ لہ و ابا تماشے اور کھیل وغیرہ تو ملحیات دنیا اور دھوکے میں ڈالا تھا ان کو دنیا کی زندگی نے فلی منسا ہوں قما نصولی قا یوم ہادہ آج کے دن ہم نے چھوڑ دیا ان کو نہ ہم نسیان بمانے ترک جس طرح کی چھوڑا تھا انہوں نے محنت کو لکھا یومک امہادا ملاقات ان کے اس دن کی وہ ماں کانو بھی آیا تین اور تھے یہ ہماری آیتوں پر ما کانوں اور تھے یہ ہماری آیتوں پر انکار کرنے والے ما زائدہ ہے والقد نا ہم بھی کتابن اور یقیناً ہم یہ ترغیب الاقرآن ہے ہم لائے ہیں ہم آئے ہیں ان کو کتاب کے ساتھ ان کے پاس آئے ہیں کتاب کے ساتھ نہیں ہم نے ان کو کتاب دی ہے فصل الح واضح کیا ہے ہم نے اس کتاب کو اعلیٰ علم علم پر ہدن وہ کتاب ہدایت ہے وہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے یہ قومی اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں فصل ناحب نا معنی قاضی صاحب مظہری میں کہتے ہودن فت دنیا و رحمہ فل آخرا عالمی نا اعلیٰ تفصیل ہی خطیب صاحب سے راج المریر میں لکھتے عالمین تفصیل ہی تو ہم نے واضح کیا ہے اس کو ہم جاننے والے ہیں اس کی تفصیلات کو ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں تخویف حالی انضرون تو یہ انتظار نہیں کرتے اللہ تعویل مگر قرآن کے خلاف کے انجام کا طویل انجام یومیاتی تعویل ہُو اس دن کے آ جائے گا انجام قرآن کے خلاف کا ان کو تو پھر کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے بھلایا تھا سے اس سے پہلے پھر کہیں گے قدجا رسول و ربنا بالحقیقینا آئے تھے رسول ہمارے رب کے حق کے اظہار کے ساتھ حق کے ساتھ فحل لنا من شفاہ تو آیا ہے ہمارے لیے کوئی شفارسی کے شفارس کر لے ہمارے لیے حل لنا اس استفہام کا جواب سور فاطر آیت نمبر سینتیس میں ہے نہیں ہے نہیں ہے فاتر آیت نمبر سینتیس من شفایا ہے ہمارے لیے کوئی شفارسی جو شفارس کر لے ہمارے لیے او نوردو یا واپس کر دیے جائے ہم دنیا میں فنامل غیر اللہی کننا نعمل تو پھر ہم عمل کریں گے بغیر اس کے کہ تھے ہم عمل کرنے والے اس کے دنیا میں جو عمل ہم نے کیا تھا اس کے بغیر دو اور عمل کریں گے کیونکہ یہ عمل تو جہنم کا سبب بن گیا قد خسروانف صحم یقیناً تاوان میں ڈال لیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے اپنے آپ کو نقصان اور تاوان میں ڈالا تھا خسرو و اور وزلان ما کانوی افترون اور گم جائیں گے ان سے وہ کہ تھے یہ جھوٹ بنانے والے اپنی طرف سے یفترون ان ربہ کم اللہ الدی خلق سماواتی ولادا یہ دلیل عقلی ہے بے شک تمہارا رب اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو فی ستت یام یا من چھ لمحوں میں العرش پر اللہ مستوی ہے اعلی العرش عرش پر ما علی خوبیشانی اللہ نے ارادہ کر دیا عرش کی طرف یقلاََََََََََ يقش اللہ الصتواء و معلوم والکیف و مجبول ولیمان و بى واجب ال وصعلع بعتل پھر اللہ مستوى ہے برابر ہے اپنے عرش پر جس طرح كہ اللہ كى شان كے ساتھ مناسب ہے يغ شل الحارا چھپاتا ہے اللہ رات اور دن کو يتلبو و دن کو رات سے اور رات کو دن سے چھپا ليتا ہے طلب کرتی ہے یہ دن رات ایک دوسرے کو جلدی سے وشم ثول قمر یہ مشرقین بالکواقب پر رد ہے اور سورج اور چان ون نوجوم اور ستارے مصحرہ تمبی عمری یہ کام میں لگے ہیں تابع ہیں اللہ کے حکم کے الخلق خبردار اس اللہ کے لیے ہے اختیار پیدا کرنے کا لہ الخلق خالق اللہ ہے تو متصرف بھی اللہ ہے نا الہ الخلق خبردار اس اللہ کے لیے ہے اختیار پیدا کرنے کا ولامر اور اختیار فیصلے کا یہ دونوں صفات ایک اللہ کی ہیں اللہ کے ساتھ ان صفاتین میں کوئی شریک نہیں ہے ابن کثیر لکھتے ملم یا فقت کا فرا وہ بھی تامل جس نے اللہ کی تعریف نہیں کی اس عمل پہ جو نیک عمل اس نے کیا اور اس نے اس عمل پہ اللہ کی تعریف نہیں کی بلکہ اپنی تعریف کی تو فقط کا فرا اس نے کفر کر دیا وہ بھی ہو اور اس کا عمل برباد ہو گیا تو نیک عمل پہ اللہ کی تعریف کیا کرو پھر لکھتے ہیں ابن کثیر اور ابن جریر اور تفسیر کبیر اور تفسیر ابن عاتیہ کی سب لکھتے ہیں وہ منظامہ ان اللہ جا عباد مین المر شعین فقط کا جس کا یہ عقیدہ اور گمان ہوا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اختیارات میں سے کچھ حصہ مقرر کیا ہے تو یہ کفر ہے کفر کر دیے اس من قالا الخلق و الامر ان واحد فقط کا فر بعض تفاثر نے یہ جملہ بھی لکھا خلق اور امر ایک چیز ہے تو یہ تو اس نے وضاحت کی ہے کہ خلق مخلوق ہے اور امر کلام اللہ ہے قرآن امر اللہ ہے اس معنی کے ساتھ خلق اور امر شہ واحد جو مانتا ہے تو وہ کافر ہے سمجھ میں آئے گی منظامہ یا من قالہ الخلق و الامر شے الواحد الفقط کا امام نقاش لکھتے ہیں قرآن نے انسان کا ذکر 18 دفعہ کیا اور ہر بار مخلوقیت کی طرف اشارہ اور قرآن میں قرآن کا ذکر چون بار آیا ہے ایک جگہ بھی مخلوقیت کی طرف اشارہ نہیں ہے تفسیر ابن بنیاتیہ نے نقاش کا قول ذکر کیا ہے الالہ الخل کو خبردار اس اللہ کے لیے اختیار پیدا کرنے کا مخلوق کا امرو اور اللہ کے لیے اختیار ہے فیصلے کا تبارک اللہ رب العالمین برکتی ڈالنے والا ایک اللہ ہے جو رب ہے تمام مخلوقات کا رد ہے شرک فعلی کی تفریح او دو ربکم کم تذر خفیہ مانگو تم اپنے رب سے آجیزی کے ساتھ اور چپ کے چپ کے شرک دعا کی نفی قرطبی یہاں لکھتے ہیں اصل دعا میں اخفاء ہے تذر رنگ و خفیہ اپنے رب سے مانگو تو عاجیزی کے ساتھ اور خفیہ چپکے چپ ابن جریر کا قول ابن کثیر نے ذکر کیا ہے یوک رہو رفتی و ندائے و سیاہ تیز آواز کرنا دعا میں ندا اور پکار اور چیخے مارنا دعا میں یہ مکرو ہے ابن کثیر نے بھی لکھا ہے الادب و ف دعائے اینکون خفین دعا میں ادب یہ ہے کہ دعا چپکے چپکے ہونی چاہیے حاضر نے صفح دو سو دس پہ لکھا ہے بارالعلوم میں ثمر قندی نے بھی لکھا ہے اے اتداورفِ صعتی فعائے اے اتداورفِ صعتی فِ دعائے یہ زیادتی ہے کہ آواز بلند کی جائے دعا میں رحلمانی نے بھی یہ لکھا اور آلوسی صاحب لکھتے ہیں روح المانی میں جو کہ جہر بدعا کرتے ہیں مسجد میں یہ دو بدعات کرتے ہیں ایک بیدعت اجتماعیت دعا میں اور دوسری جہر دعا میں دو بدعات ہوئی مفتی شفیع صاحب بھی معرف القرآن میں اس جگہ پہ بہت اچھا کلام ذکر کرتے ہیں کہ آج کل ہماری مساجد میں جو طریقہ بنا رکھا ہے کہ کچھ عربی کے الفاظ یاد کیے ہوتے ہیں اور نماز کے بعد آئمہ حضرات ان کا اجرا کرتے ہیں اکثر مولویوں کو بھی ان الفاظ کے معنی معلوم نہیں ہوتے مولوی صاحب کو بھی پتہ نہیں ایک مولوی صاحب دعا کرتے ہیں ربا نا ظلم نان فسنا ولم تفر الناوۃ من كومن القاصينين برحمتى قيار ہمراہيمينيں ہو جائیں گے ہم من الخاسرین برحمتی یا یارحمر رحمین تیری رحمت کے ساتھ یارحمر رحمین اس عاجز کو اس الفاظ کے معنی کا استحظار نہیں اگر مولوی صاحب کو پتہ ہو تو عوام اور مقتدی تو نہ ہیں وہ تو نہ سمجھی میں آمین آمین کہیں گے اگر عربی میں مولوی صاحب بد دعا بھی کرے تو مقتدی کہتے آمین مفتی صاحب لکھتے ہیں اس طریقے کو دعا پڑھنا کہتے ہیں دعا مانگنا نہیں کہتے دعا پڑھنا جدا چیز ہے مانگنا جدا چیز ہے بخاری نے باپ باندھا ہے الامین و ادعا ادام و ادعا ولاسل وف دعا آمین دعا ہے اور دعا میں اصل اخفاء ہے چھپکے چھپ کے پڑھنا شوکانی نے فت القدیر میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ذکر کی ہے دعوت و سر تعداد و فی العلانیہ فلاح چپکہ ایک دفعہ دعا مانگنا یہ تیز تیز تیز تیز ستر بار دعا مانگنے کے برابر ہے دعوت و سر تعداد و فی العلانیہ فلاح بیان عدد ہے یا بیان کثرت ہے ادو رب مانگو اپنے رب سے تجرآ عاجیزی کے ساتھ وخوفیتاً چپ کے چپ کے انََلاحب المعتین یقیناً یہ اللہ محبت نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں سے معتدین حد سے تجاوز کرنے والے جو کہ دعاؤں میں اخفاق کا لحاظ نہیں کرتے پلاطف سیدھو فلار دی باد اصلاحہ فساد مت پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد ودعم و فمعن اور بکارو اللہ کو مانگو اللہ سے ڈرتے ڈرتے اور امید کے ساتھ ان رحمت النا رحمت اللّہ قریب المن المحسنین بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیکوکاروں کاروں کے اس دوسری دلیل اب وہدی اور سیل الرّیا بشرمبین ادِ رحمتی ہی یہ ترغیب تبلیغ ہے اور یہ اللہ وہ ذات ہے جو بیچتا ہے ہوائیں خوشخبری اپنی رحمت سے پہلے بارش سے پہلے میٹھی میٹھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے حتا اذا اقلت صحابً حتا کہ جب اٹھا لیتا ہے بادل کو سکالن بھاری سکنا ہو تو لے جاتے ہم اسے اس بادل کو لبئی مائی لبل دمئی اس گاؤں خوش کی طرف فانزلنا بھی نبی تو برسا دیتے ہم اس بادل سے بارش فاخرجنا بھی تو نکال دیتے ہیں اس بارش کے ذریعے منقل تمارات ہر قسم پھل کے پھلوں میں سے کدالی کا اسی طرح جس طرح کہ بارش کے ذریعے زمین سے تیغ نکلی نخرج المعتا اسی طرح ہم نکال دیں گے مردوں کو قبروں سے لعلکم تذکرون کروں اے بینا ظالے کا ہم نے یہ بیان کر دیا اس لیے کہ تم نصیحت قبول کر لو تم نصیحت قبول کر لو ہم نے یہ بیان کیا اس لیے کہ تم نصیحت قبول کر لو اللہ وَلّہ والبلد الطیب یہ تسلی ہے مبلغ کو اور زمین پاک گاؤں پاک یعنی زمین پاک یا خروج و ہو نکالتی ہے اپنی نبات اپنی فصل کو بھی نے ربی اپنے رب کے حکم سے ولدی اور وہ زمین خواب سا جو پلیت ہو یعنی بنجر ہو لا یخرج اللہ نقیدا وہ نہیں نکالتی مگر گندی گندگی نکیدن گند بوٹی زوز وغیرہ کدالی کا نصرف لقومی یشکورن اسی طرح بار بار بیان کرتے ہم اپنے دلائل اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں اب یہاں یاد رکھو اللہ معتدین سے محبت نہیں کرتے اتدا کیا ہے دیکھیں دعا بعد الفرض بال التظام حیات اجتماعی کے ساتھ بدعت اور ابتدا ہے امام دعا کرے اور مقتدی اس پہ آمین آمین کرے یہ عادت ٹھہرانا بے ہے تسکرۃ البرار والاشرار صفحہ دو سو انتالیس سراجی صفح تی مصنف ابن ابی شیبہ کی دسویں جھیل صفع تین سو ستتر شامی پانچویں جھیل صفحہ اٹھاسی سیا پہلی جیل صفح ایک سو اٹھہتر کبیری صفحہ 594 مرقات مشکات کی شرح دسویں جلصفہ ایک 171 اور دوسری جل صفحہ 42 ابن حاج کی مدخل دوسری جل صفحہ دو قاضی خان صفحہ 91 اور بحر محیط پہلی جل صفحہ ایک صفح 76، موضوعات قبرہ ابن جوزی کی صفحہ 44 میعت مسائل شاہ ساگ کی صفحہ 95 یہ دعا نبی سے ثابت نہیں ہے بے اجتماعی موجم اوسط نے تیسری جلصفہ صفحہ 135 پہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر نبی علیہ الصلاۃ وسلام صحابہ کی طرف مڑے اور چند دعائیں کی تو موجم صغیر میں دوسری جلسفہ صفحہ 202 پہ یہ روایت مذکور ہے کتاب و میں صفحہ 405 میں حدیث نمبر 1054 میں ثبوت ہے رف فی الدعائی بعد الفرض لیکن وہ انفرادی عمل ہے اسے اجتماعی نہیں بنانا مستدرک حاکم کا پہلی جل صفہ دو سو اٹھائیس اس میں حدیث ہے فضالہ کی کہ جو بغیر دعا کے واپس ہو جائے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا تھا دعا کہ بغیر نہ جایا کرو بلکہ حمد اور سلاد کے ساتھ دعا مانگا کرو الاء السنس تیسری جلد صفح دو سو تین یہ ساری روایات الاؤ سنن میں جمع کی ہیں اور پھر لکھا ہے کہ یہ روایات دعا بعد الفرض معرف الیدین کے ثبوت پر ہے پھر تیسری جل صفحہ دو سو پانچ پہ لکھتے ہیں الاء سنن میں کہ دعا بعد سنت امر محدث ہے الحتسام امام شاتیبی کی صفحہ ایک سو ستائیس اور صفحہ ایک سو باون میں پہلی جل صفحہ ایک سو پچیس اور فتح دارعلوم دیوبن پہلی جل صفحہ ایک سو تیرہ سے مربوبہ مفتی کفایت اللہ کی صفح چار اور فتح خلیلیہ اور البیدایہ تیسری جل صفح تین سو تین تیسر میں لکھا ہے دعا بعد فرض کے بارے میں صحابی کا عمل نقل ہے تحفۃ الحوضی صفح دو سو چودہ میں جماع روایات کے بعد لکھتے ہیں کہ دعا بعد فرض میں رفع الیدین جائز ہے اور راج ہے تدریب الراوی راوی صفح میں احادیث رف الیدین فی فعا کی حد تواتر تک پہنچی ہیں الکوکبودری میں پہلی جل صفحہ 171 پہ لکھا ہے حدیث سے رف الیدین فی فعا ثابت ہے اسی طرح فت الملحم میں مسلم کی شرح میں عثمانی صاحب لکھتے ہیں دوسری جل صفحہ 175 اور 177 میں اور فیض الباری میں دوسری جل صفحہ 167 پہ لکھتے ہیں کہ حیات قضائی کے ساتھ دعا بعد فرض ثابت نہیں ہے ہاں رفع الیدین کے لیے دعا میں رفع الیدین کے لیے روایات موجود ہیں یہ بےدت نہیں ہے فت الباری کی گیارہویں جل صفحہ 134 پہ بھی بہت سی روایات ذکر کی گئی ہیں دعا بعد فرض یہ ثابت ہے اس کے لیے رفع الیدین دعا بعد سنت یہ نہیں ثابت ہو. ہاں وہ بادل فرض میں ہے اتے اجتماعی بن جاتی ہے التزام اجتماعیت کا نہیں کرنا چاہیے اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم قوّنا في رزقك وخزل الخير بنا سيتنا وجعل الاسلام منتهى رجائنا لا اله الا انت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوت الا بالله صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وصہبی اجبین برحمتی کے اور